یا ایھا الذین آمَنُوا و قوموا للوقوف وحين ترقم بئما من ناموا من دعوا الى دعائكم غير وانتم حرم ان الله ما تريد یا ایھا الذین آمَنُوا لا تدوشا على وراشاد السلام و النبي و القداه و لا امين البيت الحرام يا فضل من ربنا و رب سبانا واذا ولا يجرمنكم شدان قوم من صدق المزرا من تعذوا آب ع بلا آب عل الزب الرض بغ اللہ اند اللہ جدید الحقاب اس سے پہلے جو سلوک گزری ہے سورت النساء تو سورت النساء میں اصل مقصد ہے امور انتظامیہ کا بیان کرنا آکام ریت بھی آئے ہیں آکام سلطانیہ بھی آئے ہیں ان پر تنویرات بھی آئی ہیں تو گویا کہ بیان احکامات کا البتہ احکام رییت کے بیان کے بعد بھی شرک کی تردید احکام سلطانیہ کے بیان کے بعد بھی شرک کی تردید صورت کی اخیر میں بھی حضرت سال علیہ سلام کا ابن اللہ نہ ہونا اور اللہ کا بندہ ہونا تو یہ اجماعی طور پر مسئلہ توحید کا بیان ہوتا رہا ہے شرک کی تردید بھی جماعتی طور پر ہوتی رہی ہے لیکن بہت زیادہ تفسیر کے ساتھ شرک کی تردید یا توحید کا بیان نہیں ہوا تو سورت النصاح میں انجمانی طور پر توحید کا بیان ہوا اب صورت المحدہ میں تفصیلی طور پر نفی شرف ال کا بیان بھی ہوگا اور نفی شرق فیری کا بیان بھی ہوگا تو یہ ماکل کے ساتھ اس کا ربط ہے صورت الماہدہ اس کے بعد سورت العام اور اس کے بعد صورت العلاف ان تینوں صورتوں کے اندر یہی تین مذاق دو مضامین ہیں شرک التسرو کی نفی اور شرک فیری کی نفی سورج معاہدہ کے اندر صرف سروں کی نبی کی نبی پہلے صرف سروں کی نبی بعد میں آ رات کے اندر بھی ایسے آئے لیکن سورت کا نام ہے صرف فتسروں کی نبی پہلے اور صرف فیدی کی نبی بعد میں خلاصہ اس سورت کا اس طرح ہوگا کہ سورت کے سمجھو دو حصے ہیں پہلا حصہ ابتدا سے آئے یا ایوہا رسول یا سور بند ماحول میں بند وہی للطف ہو بات تک دوسرا اس حصے سے آخر تک اس آئے سے آخر تک پہلے حصے کی ابتدا میں تمہید عید آئے اور تمہید کے بعد نفی شرک فیری کا مسئلہ بیان ہوا ہے کئی دفعہ قرآن مجید کے اندر جب نفی شرک فیری کا مسئلہ بیان ہو تو جو پنوان کو عید کے ہیں وہ بھی ذکر ہو جاتے ہیں اور ان پر قائم رہنے کی تلقین ہوتی ہے جو دو عنوان شرک کے ہیں ان کا بھی عام بھی ہو جاتا ہے اور اس کی تبدیل ہو جاتی ہے تو دو عنوان ہیں توہین کے ایک توہین کا عنوان ہے نیازاد الہیہ یا نظور الہیہ قائم رکھنا جو آدمی اللہ کے نام کی نظر مان دے یا پیت اللہ کی طرف جانور لے جانے کی نظر مان دے تو اس کا احترام ہونا چاہیے اس کو قائم رکھنا چاہیے تہریمات الہیہ یہ بھی ایک توہین کا عنوان ہے تو جو تعلیمات الٰہیہ ہے ان کا بھی احترام ہونا چاہیے ان کو بھی قائم رکھنا چاہیے اس کے مقابلے میں دو دوسرے عنوان ہیں جو کہ شرک ہے غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز یا غیر اللہ کے نام کی تعریمیں تو یہاں یہ چاروں عنوانوں پر باس ہے جو دو توحید کے عنوان ہیں ان پر بھی باس ہے جو دو شرک کے عنوان ہیں ان پر بھی کیا ہے باس ہے اس کے بعد جو لوگ شرک کے اندر مبتلا ہیں ان سے کتاب کی بات کی گئی ہے اور مسلمانوں کو مثال یاد دلا کر تو میساب پر قائم رہنا تو میسا کے اندر یہ بات داخل ہے اللہ کے سارے احکام کو ماننا جس میں کپار کے ساتھ کتاب کی بات بھی ہے تو مسلمانوں کو مثال یاد دلا کر تو کہا کہ دیکھو یہود نے میسال توڑا ذلیل ہوئے نسارا نے میسال توڑا فار ہوئے تو تم کو میساب پر قائم رہنا ہوگا اور دشمنان اسلام کے ساتھ کتاب کرنا ہوگا بڑی صلاحیت کو کہا گیا تھا کتاب کا حکم دیا گیا تھا انہوں نے کتاب نہ کیا تھا تو چالیس سال تک کے لیے ان کے لیے اس علاقے کی فتح روک دی گئی تھی تو باہر کے ہاتھ اٹھانے پڑتے ہیں بندہ ہاتھ پر ہاتھ گھرے بیٹھا رہے تو انسان کا اپنا نقصان ہوتا ہے تو یہ کتاب کی ترغیب دینے کے بعد اپنے ملک کے اندر امن قائم رکھنا کافروں سے لڑائی ملک کے اندر ڈاکو جو ہے ان کو سزا دو چوروں کو سزا دو قاتلین کو سزا دو زانیوں کو سزا دو تو یہ چاروں باتیں آئی ہیں ایک آئی ہے سیون باقی تین تفصیل آئی ہیں ڈاکو چور قاتل ان کی سزا کا ذکر سراہن ہے زانی کی سزا کا ذکر اشارت پر ہے تو مطلب ہے کہ اپنے ملک کے اندر امن قائم رکھنا ہے نبی علیہ السلام کے وقت میں جو نبی علیہ السلام کی اسلامی مملکت تھی اس میں فساد زیادہ پیدا کرنے والے یہودی تھے ان کے پھر خواہش کا بھی آدھا ہے وہی زیادہ چوریاں کرتے تاکہ کچھ منافق لوگ تھے جو ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے تو پھر یہودیوں کے قواعد بیان کر کے تو ان سے ترک موادات کا بھی حکم دیا گیا ہے کہ یہودیوں کے ساتھ تمہارے تعلقات نہیں ہونے چاہیے یہ پہلے حصے کے مضامین جب دوسرا حصہ شروع ہوگا درمیان میں نبی شرف اتسروف کا مضمون آیا تھوڑا سا یہ بات مطلب جب دوسرا حصہ شروع ہوگا تو پہلے نبی شرف اتسروف کا مضمون ہوگا اس کے بعد نبی شرف افیلی کا مضمون ہوگا نبی علیہ السلام کو خصوصی دعوت تبلیغ کی اور امت کے عام افراد کو دعوت تبلیغ کی یہ مسئلہ لوگوں تک پہنچانا ہے پھر جو لوگ اہل خدا کے نام کی نظر مانتے ہیں تو وہ چونکہ ان کو عالم الغیب جان کر ان کے نام کی نظر مانتے ہیں تو علم غیب کا مسئلہ بیان ہوگا حضرتی علیہ اسلام سے علم غیب کی نبی صلاحت ہوگی باقی انبیاء جب علم غیب کی نبی آئے گی وہ اتنی مزاح کے ساتھ نہ جتنی علیہ اسلام سے ہے مزید برآں یہ کہا جائے گا کہ جیسے غیر کے نام کی نظر کے اندر بھی یہ بات ہوتی ہے کہ ان کو عالم الغیب سمجھا جاتا ہے تو غیر کے نام کی جب قسم اٹھائی جاتی ہے نا تو قسم کے اندر بھی یہی بات ہوتی ہے کہ ان کو عالم الغیب سمجھ کر قسم اٹھائی جاتی ہے تو جب اللہ کے سوا عالم الغیب کوئی نہیں تو جیسے نظر غیر اللہ کی نہیں قسم بھی غیر اللہ کی, کی نہیں قسم بھی اگر ہو تو اللہ کے نام کی ہو یہ اس صورت کے مضامین ہیں تم <تصفح> ہید تم ہید کے اندر تاج ان مان لفی شرک فیری کے دو عنوان ہوا ہے جو کہ توحید والے ہیں اور دو عنوان ہوا ہے جو کہ شرک والے ہیں ان چاروں پر بانس آئے نیازادیہ یہ قائم رکھو تاری مارتے اداہیا کی بے ہوپتی نہ کرو نہ ہونے دو اس کے بعد ایک حملے مسلے ہے پھر جو لوگ تاری مارتے کو قائم رکھتے ان کے ساتھ کردار کا حکم ہے میساخ یاد کرا کے میساب پر پکا رہنا بلی اسرائیل، یہود اور نصارات تو دونوں فریق میساخ پر پکے نہ رہے ضلیل ہوئے لڑائی نہیں کی بنی سرائیت میں ذریع ہوئے لہذا لڑائی کرنی پڑے گی لڑائی عام چھڑ دیا دشمنوں سے تو ٹھیک ہے لڑائی کرو ویسے اپنے ملک کے اندر امن قائم رکھو ڈاکو کو چور کو ذہنی کو قاتل کو سلا دو یہ کام کرنے والے یہودی تھے ان کے خباعش بیان کر کے ترک مبادات کا حکم سورت کے دوسرے حصے میں ابتدان نبی شریف تصرف کا بیان ہے بعد میں نبی شریف پھیری کا بھی ہے اور یہ کہا کہ جو لوگ غیر کے نام کی نظر دیتے ہیں ان کو عالم الغیب جانتے ہیں تو عالم الغیب ہونے کی نفی تمام امیا سے بھی اور خصوصاً احساس سے بھی غیر کے نام کی قسم بھی نہیں اٹھانی کیونکہ غیر اللہ جب عالم الغیب نہیں تو ان کے نام کی قسم اٹھانے کا کیا پہلا یہ سن کے مضامین ہی ہیں یادی نام لو حقوب اے ایمان والو پورے کرو اور یعنی جب آدمی مسلمان ہوا تو سب حکم اللہ کی قبول کرنے چہرا چکا اب آگے حکم فرمائے ان کو قبول کرو شاہ وریلہ صاحب کہتے ہیں اے آدھ کہ بس با خدا ب انتظام حکام ہے من صحدہ یعنی اللہ کے احکام قبول کرنے کا جو تم نے وعدہ کیا تھا نا تو ایمان مارو وہ وعدہ پورا کرو اب یہاں دو تعبیریں ہیں ایک ہے او پھو فو بجے فون کے پھو فو اس کا معنی بھی ہے پورا کرنا افو کا معنی بھی کیا ہے پورا کرنا لیکن او فو کے اندر حرف زیادہ ہے فو کے اندر حرف کیا ہے تھوڑے ہیں اور قانونی ہوتا ہے کہ جب دو کرموں کا معنی ایک ہو اور ایک کرمی کے اندر حرف زیادہ ہو ایک ہے کرما سوراسی منرم کا دوسرا ہے کرما سوراسی مزید کا تو مرنا تو ہوئی ہے تو لہٰذا اس کے اندر کوئی ہوتا ہے مطلب یہ ہو جائے ضرور پورا کرو تو فو کا معنی پورا کرو افو کا ماننا کیا ہو جائے گا ضرور پورا کرو اس کے بعد بولا کا اکر کہتے ہیں گرا کو تو جو گرا باندھی جاتی ہے وہ بڑی مضبوط ہوتی ہے تو کہنا تھا آپ پورا کرو نفل بولا وہ جو تم نے گرے باندھی ہے نا ان کو پورا کرو تو اس کے اندر میں وہ ہو گیا خلاصہ کرام یہ بڑے پکے وائدے کیے تھے پیدا ہوا تھا ضرور پورا کرو بات کیا ہے کیا بات مان لی ہے فرمایا میں کویدت رکھوں بھائی نام یہ جانور حرالت کو کھا لیا تھا یہ سر ہو گیا کہ جیسے کوئی آدمی کسی کو کہے بظاہر اس طرح ہو گیا کہ دیکھنا تو نے میرے ساتھ بڑا پکا پیدا کیا تھا اب پورا کر کیا ہے کہ یہ مٹھائی کھا لے تو ویسے بھی اگر کوئی آدمی یہ بات نبی یاد دلائے کہ تو نے میرے ساتھ بڑا پکا پیدا کیا تھا ویسے بھی کوئی آدمی کسی کو مٹھائی پیش کرے تو اس کو کھاتے ہی کھاتا ہے تو یہاں یہ بڑی تبھی رکھی کہ بڑے پکے فائدے کیے تھے خواہ مقام وادوں کو پورا کرو کیا وعدہ ہے یہ جانور ہم نے الال کیے اس کو کھاؤ کس طرح اثر میں یہ ہے کہ یہ اتنی تاکید صرف اس چھوٹی سی بات کے لیے نہیں تھی بلکہ جن چیزوں کو کھانا اس میں طبیعت پر بوجھ تھا کیونکہ پرانے عقیدے کے مطابق وہ چیزیں خیر اللہ کے نام کی چھوڑی گئی اور یہ سمجھ لیا گیا کہ یہ کیا ہے حرام ہیں کہا وہ حرام کوئی نہیں ہو جاتے تمہارے حرام کہنے سے بلکہ حرام تو وہ ہوتا ہے جس کو اللہ حرام کرے جب اللہ نے ان کو حرام نہیں کیا وہ جانور تمہارے لیے کیا ہے حرام ہے لہٰذا ان کو حرام سمجھ کر چھوڑو نہ بلکہ ان کو حرام سمجھ کر کھایا کرو یہ وہی ہے بہیرہ صاحبہ وغیرہ جن کو اپنے پتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے اور کئیوں کا دودھ پینا اپنے لیے حرام سمجھتے تھے فرمایا کہ یہ باتیں تمہاری کیا ہے پھلتا ہے البتہ کچھ تم کو ابھی پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو پہلے ہوگی تاری بات خود سارتا کی تفدیل آگے ہوگی دادرا کی تجزیے کچھ ابھی تم کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو اس کو تم اپنے طور پر, پر حالات سمجھے بیٹھے ہو لیکن وہ حالات نہیں وہ حرام ہے تو جن کو تم نے حرام سمجھا وہ حرام ہے اس کو آرام سمجھو جس کو تم نے حرام بنا لیا وہ حالات ہے اس کو سمجھو غیرہ محدود سیر یہ تیسرا عنوان ہو جاؤ نہ حلال کرنے والے شکار کے جبکہ تم ایران کی ہاتھ میں ہو یہاں لوگوں نے غیرہ کی ترکیب میں بڑا منس کپایا ہے ہمارے حضرت محروم نے چھوٹی سی ترکیب کر دی پولو کو بنائے اسم کی کیا ہو گیا حلت ہو گیا ہو جاؤ نہ حلال جاننے والے شکار کے جب کہ ایران کی حالت ہو تو ارام کی ہاتھ میں شکار کرنا منع ہے یہ تاریمات لاہیا کا بیان ہو گیا پہلے تاریمات نیازادہرگا اس کے بعد اب یہاں بیران ہو گیا تاریماتے علاریا کے شکار نہیں کرنا جب آدمی نے یہ رام کی ہاتھ ہو بے شک انداز فیصلہ کرے گا فیصلہ کرتا ہے جو ارادہ ہے سر جی یہ رام کے ہاتھ میں شکار کرنا ہم پہلے بھی من سمجھتے تھے لیکن بہرا صاحبہ کو پہلے کیا سمجھتے تھے منعمجھتے تھے تو بہیرے صاحب کو کہہ دیا کہ یہ حلال ہے اور احرام کی حال میں شکار کرنے کو کہہ دیا کہ یہ کیا ہے منع ہے تو ایک چیز جو پہلے من نہ سمجھتے تھے وہ منع رکھی گئی اور ایک چیز جو پہلے منع سمجھتے تھے اس کو حلال کر دیا گیا یہ کیوں قربائی اللہ یا کو اللہ جو چاہے فیصلہ کرے یہ وہ ضروری نہیں کہ جو تمہارے عقیتے ہیں اسی پر ہی اللہ فیصلہ کرے تمہارے عقیقے میں دونوں چیزیں حرام تھی اللہ نے ایک کو حلال کر دیا دوسری آرام کر دیا اب تک سرمان اے ایمانارو اللہ کے نام لگی چیزوں کی بھی حرمتی بھی نہ ہونے دو یہ شاہ رولہ یہ نیازاتی لاہیا ہو گئی عزت والے مہینے کی بھی حرمتی نہ ہو جو جانور نیاز کے بیت اللہ کے پاس لے جائے جاتے ہیں ان کی بھی حرمتی بھی نہ ہو اور خاص طور پر جن کے گھرے میں تلادے ڈال کر لے جایا جاتا ہے ان کی بھی حرمتی نہ ہو اور جو لوگ بیٹھے حرام کا کر کش کر کرتے ہیں ان کی بھی حرمتی نہ ہو چاہتے ہیں بدرا پڑے راستہ اور ردامندی یہاں حاشی پر میں نے بڑی لمبی چونی بات لکھی ہے عام مصرین نے آپ مین البت حرام سے مشرقین مراد دیے ہیں مطلب یہ کہ مشرقین کے ہدایاں وغیرہ سے تعارف نہ کرو اور ان کو حادثے نہ رکھو یہ معنی کیا کئی لوگوں نے کہ آپ مین الد حرام کا مستاب کون ہے مشرق شرک تو کر رہے ہیں لیکن وہ ہدیے دے کر گئے ہیں لہذا ان کے ہدیے کی طرح تعارف بھی نہ کرو ان کو بھی نہ چھیڑو اس صورت میں یب تغرب میں لمبے مریض و علم سے مزاب ہم مراد ہوگا یہ نشکال پیدا ہوتا ہے کہ ہیں جب یہ مشرق تو مشرق کو یہ کہنا کہ یہ اپنے رب کا فضل کرتے ہیں رب کی رضا کرتے ہیں یہ تو مشرقی مدع بن گئی کی تعریف بن گئی حالانکہ مشرقی مدع قرآن نہیں کرتا تو پھر تعمیر کرنی پڑے گی اور شریر نے جن نے یہ معنی کیا یہ تعمیر کی ہے یہ نہیں کہ یب تغ مزاب ہے ان کا گمان یہ ہے کہ وہ رب کا فضل چاہ رہے ہیں اور رضابندی نرس رفر میں نہ رابطہ فضل ان کو حاصل ہوتا ہے اور اللہ کی رضابندی حاصل ہوتی ہے لیکن ان کا در یہ ہے ان کا خیال ہی ہے کہ ان کو اللہ کا فضل ملے گا اچھا لیکن یہ معنی کرنے سے ان کو منسوخ پانا پڑے گا آگے ولاک اللہ ویسا کا بری ساحل پر جا کر سیال بھی ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ وہاں کو سے جہاد کرنے پر بڑے تک کیا جا رہا ہے نیندھا سے تعمیر کرنے کو ہی منع کرنا مقصود تھا تو اتنا شدید المان کے ہو کر اختیار کیا باہر پھر آمین ال بیت الحرام سے مسلمان مراد ہوتے بعض مختصر دوسرا منع کیا کہ آمین اور بیت الحرام سے کوئی شکین مراد نہیں بلکہ کون مراد ہے مسلمان مراد ہے پھر روح آگے حوالہ بھی بل مراد اور بحب المسلم خاص طور والے محکمہ دوسرا کال یہ ہے کہ مراد مسلمان ہے اور یہ آئے تو مقصوص نہیں بلکہ محکمہ آئے لیکن مسلمان خود تو مسلم کو تنگ نہ کرتے تھے کہ انہیں منع کرنے کی ضرورت پیش آئے آپ ظاہر بات ہے کہ مسلمان دوسرے مسلمان آدھی کو کب تنگ کرتا ہے تو مطلب یہ ہوگا کہ اگر انہیں یہود کتا طریق وغیرہ تنگ کریں اور تم خاموش رہو یہ بھی بےہرمتی کرنے میں داخل ہوگا تم خود تو ان کو نہیں چھیڑتے لیکن جو چھیڑتے ہیں ان کو تم روکتے نہیں تو یہ بھی گوا کر کی کیا بن گئی بےحرمتی بن گئی ایسا نہ کرو اور راج ینڈا تم سے مطلب یہ ہوگا کہ مقام ہوتے میں آج ایک مکہ کے ساتھ دیگر قبائل میں مل کر تم ہی روکا تھا تو وہ کئی قبیلے جو کہ پہلے روکنے والے تھے اب وہ ہو مسلمان وہ ہدایاں دے کر جاتے ہیں کافر ان کو روکتے ہیں تم کہو گے کل انہوں نے ہم کو روکا تھا آج اگر کوئی ان کو روکتا تو بشنگ روکتا پھر ہم ان کے ساتھ قابل نہ کریں اب ان قبائل میں سے بعد مسلمان ہو چکے اور وہ حج پر جاتے ہیں کتا اور ترین ان کا راستہ روکتے ہیں تو تم یہ خیال نہ کرو کہ کبھی انہوں بھی ہم کو روکا تھا اب یہ جانے اور ان کا کام طریق بلکہ ان کی امداد کرو تو مطلب یہ ہے کہ کئی لوگ جنہوں نے کسی زمانے میں روکا تھا آج وہ پرانی دشمنی تمہارے دلوں میں ہو اور اپنے مسلمان بھائیوں کی تم مدد نہ کرو یہ کام تم کو کرنا نہیں چاہیے بیت الحرام کا قص کرنے والے فضل رابطہ چاہتے ہیں اللہ کی رضا چاہتے ہیں مسلمان ہو چکے ہیں تو ان کو بہت نہیں ہونی چاہیے اگر کوئی ان کے ساتھ گروپتی والا سلوک کرے تو تم خاموش بیٹھے رہو یہ تمہارا گھرگتی کرنے میں داخل ہو جائے گا اور جب تم آرار ہو جاؤ تو شکار کرو اور نہ برنگی ایکتا کرے تم کو دشمنی کسی قوم کی اس واسطے انہوں کبھی تم کو روکا تھا بندے سے نہ برنگی ایکتا اس بات پر کہ حاصل زیادتی کرو اور ایک دوسرے کی مدد کرو نیک کام پر اور تگوا پر اور نہ مدن کرو ایک کی گناہ پر اس زیادہ پر اور نردرو اللہ سے بے شک الگ السل سجا دینے والا ہے نیازاد لاہیا کی بھی حرمتی نہیں ہونی ماں حرام کی بھی حرمتی نہیں ہونی ادایا کی بھی حرمتی نہیں ہونی خاص طور پر جن جانوروں کے گلے میں کراتا ہے ان کی بھی حرمتی نہیں ہونی اللہ کا قانون یہ ہے کہ ون کرایہ میں تو بہت گاؤں ہوں پرانی مجید میں اس مضمون کی آئے چار دفعہ ہی آئے دوسرے پارے کے اندر اب یہاں چھٹے پارے کے اندر اس کے بعد پھر سورج انام میں پھر سورہ انار میں آٹھویں پارے میں اور پھر چودہویں پارے میں تو یہ چار دفعہ پرانی مجید کے اندر ہو کسی مضمون کی آیت آئی ہے مطالعہ پرانی مجید کا کرنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پرانی مجید کے اندر ایک ہی مضمون اگر دو تین جگہ بیان ہوا ہو تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ایک جگہ جو ترتیب ہے دوسری جگہ بھی وہی کیا ہو ترتیب ہو, ہو بلکہ ایک جگہ ترتیب اور ہو جاتی ہے دوسری جگہ ترتیب ہو اور ہو جاتی ہے مثلاً حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید نے یہ کہا کہ پیغمبر کے یہ تین کام ہیں تلاوت آیات تسکیہ نفوس تعلیم کتاب و حکمت یہ پیغمبر کے کتنے کام ہیں تین اسی جگہ تلاوت آیات کا ذکر تو ہر جگہ پہلے ہے اسی جگہ اس کے بعد تسکیہ کا ذکر آیا تعلیمی کتاب و حکمت بھی فکر آیا اور کسی جگہ تعلیمی کتاب و حمت پہلے ہو گیا اور تذکیر والی بات کیا چلی گئی پیچھے چلی گئی تو گویا کہ تین باتیں بتائی پیغمبر کی شام ان میں ایک بات تو چلو ہر جگہ پہلے ہے باقی دو باتوں میں سے کبھی ایک بات پہلے ہوتی ہے اور کبھی دوسری بات پہلے ہوتی ہے, پہلے ہوتی ہے. تو حاصل کلام نام یہ ہے کہ قرآن مجید میں اگر کوئی تین چار باتیں بتائی جائیں تو وہاں ہر جگہ ایک ترتیب قائم اور نہیں رکھی جاتی اور بھی ایک دو واقعہ چلو میں نے ایک بات ذکر کر دی لیکن یہ جو مقام ہے تو ہر جگہ چاروں مقام پر مہدہ کی حرمت یہ پہلے نمبر پر دم کی حرمت نمبر دو پر نام تمزیر کی حرمت نمبر تین پر ماؤ ہندہ بین ردا کی حرمت نمبر چار پر اور اس ترتیب کو قرآن مجید نے کسی ایک مقام پر بھی چھوڑا نہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو ترتیب اللہ تعالیٰ نے قائم کی ہے اس ترتیب کے اندر کوئی خاص حکمت اور اس ترتیب کے اندر کوئی خاص نقطہ ہے اسی نقطے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اسی حکمت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس ترتیب کو کہیں بدلتے نہیں پھر صحیح ہے کہ ہم اس نقطے کو سوچیں اور وہ معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ وہ حکمت کیا ہے تو کوشش سے یہ پتہ چلا کہ یہاں ترتیب ارل ادنیٰ ارل اعلیٰ ہے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس ترتیب کو ہر جگہ ایک جیسے رکھتے ہیں مردار حرام ہے لیکن مردار سے دم یہ بڑھ کر کیا ہے حرام ہے مردار سے جتنا حرام نہیں بلکہ بڑھ کر ہے دم حرام ہے لیکن لحم تنظیم اس سے بھی بڑھ کر اور حرام ہے لحم تنظیر حرام ہے تو ظاہر بات ہے جب اقتدار سے یہ بات چلی کہ ہر پچھلی بات اس کی غربت پہلی سے کیا ہے زیادہ ہے تو پھر آگے جو ماحولہ بھی لگ رہا ہے اس کی حرمت پر چین سے پھر کیا ہونی چاہیے زیادہ ہونی چاہیے یہ بات کو کہا کہ جس وقت اخواظ ہم سامنے رکھتے ہیں تو وہ کہا کہ اخواظ سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ میتا حرام کو ہے لیکن دم کی حرمت اس سے زیادہ ہے دم حرام تو ہے لیکن نہ ہمیں زندگی کی حرمت اس سے زیادہ ہے میتہ کے حرام ہونے کی وجہ کیا ہے میتہ ایک ہے اس کا لوگی مینا اور ایک ہے اس کا استلاحی مینا لوگی لحاظ سے محتوس کو کہتے ہیں جو جانور خود مانتا ہے اس طرح لحاظ سے محتاص کو کہتے ہیں جو اس کو شریح طریقے پر سبا نہ کیا جائے اس کے اندر وہ جانور جو از خود مانتا ہے وہ بتری کے اولادہ اگر کسی جانور کو زبا تو کیا گیا لیکن شری طریقے پر زبا نہ کیا گیا وہ بھی میتا ہی ہو جاتا ہے جو خود مر گیا وہ بھی مہتا اور جو شریف طریقے کے مطابق زبا نہ کیا گیا وہ بھی متا جو خود مر جائے وہ حرام کیوں ہے اس کے حرام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جو خود مار گیا تو اس کا خون نہیں بہایا گیا اگر اس کو زبا کیا جاتا تو سبا کرنے سے خون بیٹھ جاتا تو خون اصل حرام تھا تو خون جب نکل جاتا تو باقی جانور پھر کیا ہو جاتا آدھار ہو جاتا لیکن جب خون نہیں پایا گیا تو لہذا مردار کیا ہو گیا حرام کی. تو مردار کے حرام ہونے کی وجہ یہ ہوئی کہ اس مردار کے اندر خون رہ گیا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ خون کی اصل حرمت آئے اور مردار تو اس کی وجہ سے کیا ہے حرمت ہے جو جانور صبح تو کیا جائے لیکن شریعت کے مقابلے ذبح نہ کیا جائے تو پھر وہ جو خون سارا بہانا تھا تو شرح طریقے کے مطابق ذبح کرنے سے بھی سارا خون تو نہیں بہتتا لیکن اس کو حکم دے دیا جاتا ہے سارا خون بہنے کا اور جو شرح طریقے کے مطابق ذبح نہ ہو اس کو حکم بھی نہیں ہوتا سارا خون ہو بہنے جانور کو ثبح کرنے کے ساتھ کافی سارا خون بہہ جاتا ہے لیکن جب وہ اس جگہ چھری چلائی جہاں چھری چلانے کا حکم ہے اور اللہ کا نام بھی دے لیا تو حکم ہوگا کہ چلو یہ خون نکل گیا اگر یہ ظاہر ہے کہ خون سارا بن کے اگر ایک جانور جس کی حیات یقینی ہے اور ہے وہ بیمار بہت زیادہ اور موت کے قریب ہے اس کو ذمہ کرنے سے تو بہت تھوڑا خون نکلتا ہے لیکن اس کے باوجود شریعت کہتی ہے کہ چلو تم نے ذبح شریعت کے مطابق کر لیا ہم نے حکم دے دیا کہ گویا نے سارا فون نکل گیا اور جو جانور شریف دیکھے کے مطابق زبان نہ ہو اس کو یہ حکم نہیں دیا گیا کہ اس کا سارا خون نکرا تو اصل بات تو پھر بھی کس کی جا بڑی خون کی بس جا پڑی نہ تو جہاں خون بہ گیا وہ جانور حرام ہو گیا تو اصل غربت پھر کس کی ہوئی خون کی ہوئی مزید برآ جب ہم نے دیکھا تو جو جانور مر جاتا ہے تو اس کے بارے میں اس کا جو چمڑا ہے مرے ہوئے جانور کا اس کی دباوت کے بعد گمڑے کا استعمال کرنا یہ جائز ہے اب بھی, بھی کہتے ہیں جائز ہے شافی بھی کہتے ہیں جائز ہے ہڈی اس کا استعمال ہم بھی کہتے ہیں جائز ہے کہ وہ اس واسطے کہ موت وہاں آتی ہے جہاں پہلے حیات ہو اور جہاں پہلے حیات ہو نہیں وہاں موت بھی نہیں تو گویا کہ مردار کے کچھ اجزاء ایسے ہیں کہ جن سے انتفاع شرم کیا ہے جائز ہے دم مصروح کا کوئی جز ایسا نہیں جس سے شرم انتفاق کیا ہو جائز ہو تو مہتا کے بعض اجزاء سے شرم انتفاق جائز ہے دم مصروع کے کسی جز سے بھی شرم انتفاق جائز نہیں تو ثابت ہو گیا کہ دمے مصروع کی حرمت ہو مہتا کی حرمت سے بڑھ کر ہے البتہ اجزاء کو چھوڑ کر جب انوا کی بات آئی تو انواع مہتا کے دو حالات اور دم کے بھی دو نو حال مچھلی حلال مکڑی حلال اس کو نبی علیہ السلام نے مہتا کے لفظ کے ساتھ سابق کیا کوہد اللہ مہتا خان اور ساتھ ہی یہ کہا کہ دو دم بھی حلال حال اڈی اور گویا کہ مہتا حلال حرام تھا سارے انواح حرام نہ تھے بعض بادلوا حرام ہیں اور بعض بادلواہ حرام نہیں دم حرام ہے سارے نو حرام نہیں بعض نو کیا ہیں حلال ہیں تو دم کی حرمت تھی تو زیادہ لیکن کچھ نو ایسے اس کے بھی ثابت ہو گئے جو کیا ہے حلال ہے آگے باری آئی پرانی مجید کے لفظ ہر جگہ دہ میں انجیل کیا ہے انزیر کا گوشت حرام ہے تو پرانی مجید تو لفظ بولتا ہے گوشت کا لیکن علماء سے جب ہم مسئلہ پوچھتے ہیں علماء یہ فدو دیتے ہیں گوشت بھی حرام چربی بھی حرام ہڈی سے نفع حاصل کرنا بھی حرام چمڑے سے نفع حاصل کرنا بھی حرام تو گویا کہ پرانے مجید میں ذکر کیا تھا خنزیر کے گوشت کے حرام ہونے کا یہ حرمت بڑھتے بڑھتے جہاں جہاں گوشت کا تعلق ہے حتا کہ چمڑے تک اس سے انتفاق کو کیا کیا گیا حرام کیا گیا ہے دماغت بھی ہو جائے اگر کسی کی دماغت مشکل ہے صرف خنزیر کے چمڑے کے اوپر جو بال ہے ان کے بارے میں بھی یہ خلاف ہے کیونکہ وہ بال جو ہے نا وہ بڑے مضبوط ہوتے ہیں سست ہوتے ہیں تو اگر کوئی آدمی ان بالوں کے ذریعے سے کوئی سوراخ وغیرہ نکال کر دھاگا ڈال دے یا ان بالوں کو دھاگے کے طور پر استعمال کر دے تو کیا اس جوتے کا استعمال کرنا جائز ہے یا کہ جائز ہو نہیں باقی جوتا ایسے چمڑے کا ہے جو کہ مدبوب ہے لیکن وہاں بال خنجیر کے استعمال ہو گئے یا خنجیر کے بالوں کے ساتھ سوراخ نکالا گیا اس جوتے کا استعمال ٹھیک ہے یا کہ نیچ آج ہو گیا ہے تو گویا کہ حلمت خنزیر کے گوشت کی ایسی ہوئی کہ اس نے چربی ہڈی چمڑے تک سب کو حرام کر دیا تو یہ پھکا کے فتوا سامنے آنے سے پتہ چل گیا کہ ترتیب یہ ہے کہ مہتا سے دم بڑھ کر ہے اور دم سے لانے انزیر بڑھ کر ہے لہذا پھر تقاضے کے طور پر ماں پیتا کی رائے تک گلمت زیادہ ہو جائے گی میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا حضرت وارث صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ یہ چوتھے درجے میں آ گیا نا یہ چوتھے درجے کا گرم خشک ہے اور جو چوتھے درجے کا گرم خشک ہو نا کوئی دنیا کی چیز تو وہ سم قاتل ہوتی ہے تو یہ ماہندہ بی لگریلہ اس کی حرمت تو کیا بڑھ گئی سم قاتل کے درجے میں بات یہ تو چلو پتہ چل گیا کہ حرمت اس کی بہت زیادہ ہے اب سوال یہ ہے کہ ماؤہندہ بی لگریلا کا مصداق کیا ہے کیونکہ اگر ماؤنلہ بی گیرلا کا مسلاق ہم کو معلوم نہ ہو ہم اس کے بارے میں کہہ بھی دیں کہ یہ بڑا اونچا حرام ہے پیدا کیا ہوگا تو لہذا ماہندہ بی غیر اللہ اس کا مزداب معلوم کرنا ضروری ہے کہ یہ ماحولہ بی غیر اللہ اس کا مستاب کیا مانگتا ہے اس جگہ کچھ تھوڑا سا اختلاف ہو گیا ہے حضرت شاہ عبد العزیز صاحب محدود وی رحمۃ اللہ تعالی انہوں نے ما اللہ بی غیر اللہ کی بڑی سونی تفصیل کی تھی اور وہ جانور جو کہ غیر کے نام کا مان لیا جائے بطور نظر کے اس کا انہوں نے اس کو کیا بڑھایا تھا مستاب بڑھایا ماولدہ بھی بے غیرہ کا وہ جانور جو کہ غیر کے نامزد کیا گیا یہ اس کا مسدار ہے تو کئی لوگوں کو اس سے خلاف ہو گیا پیر میر علی شاہ صاحب نے کتاب لکھی اے نو کلیمت اللہ اور اس کے اندر ان میں شاہ عبد العدیث محتروی رحمۃ اللہ تعالی کے ساتھ بڑے اختلاف کا اظہار کیا ہے میں نے جو ماحولہ بھی رلیدہ کی تحقیق کسی زمانے کی نتی کی تھی وہ پہلے ایک دفعہ تو گم بھی ہو گئی تھی پھر تلاش ہو گئی وہ یہ جو کاپی ہے اس کے اندر پوری تفسیر موجود ہے تقریباً وہ ارادہ تو کوئی نہ تھا لیکن وہ علاؤ قدیمہ اللہ جو کتاب ہے نا اسی کا وہ جواب ہے سارا اب تھوڑا سا یہاں میں آپ کو لیکن یہ تحقیق ہر ایک آدمی کو لکھی اپنے پاس ہونی چاہیے شاید کسی کو بھی کریں لیکن جب شاعری کریں گے تو صبح اس کے اندر مزید باتیں بھی لکھیں گے تو یہ ماحولہ بھی لغندہ کا مسداہشہ عبدالعزیزہ محدودی نے کہا کہ وہ جانور ہے جس جانور کو غیر کے نامزد کیا جائے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ احلال کا لغوئی معنی معلوم کرنا چاہیے کہ احلال کا لغوئی بہنا کیا ہوتا ہے تو احلال کا جو بھی مان ہوتا ہے رف سو آواز بلند کرنا اس کے بعد احدال کا کلمہ کئی دفعہ ہماری زبان کے اندر استعمال ہوتا ہے عربی میں اور احدال کے بعد کلمہ آتا ہے عرب آتا ہے باں کا اور با کا جو مشغول ہوتا ہے تو وہ باں کا مقبول وہ چیز ہونی چاہیے جو زبان پر آئے اور آواز کیا کیا جائے بلند کیا جائے جو نا آواز بلند کرنا تو کس کلمے کے ساتھ آواز بلند کرنا کس چیز کے ساتھ تو جو بات اب مجبور ہے نا وہ وہ چیز ہوتی ہے کہ جو زبان پر آتی ہے اور آواز کو بلند کیا جاتا ہے کچھ لوگوں کا یہ خیال آئے کہ جانور کو لٹا کر زباں کرتے وقت غیر کا نام لیا جائے تو یہ اس کا مسئلہ ہے تو میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ جانور کو جب لٹا دیا بے شک ذبح کے وقت کاب بسم میں مسیح تو جانور کا نام زبان پر کوئی نہیں آیا اور ماں اہندہ او بھی وہ چیز ہونی چاہیے کہ وہ لفظ زبان پر آئے یہاں جانور تو زبان پر آیا نہیں مسیح کا نام زبان پر کیا ہے آیا ہے تو اگر وہ جانور جس پر زبہ کے وقت غیر کا نام لیا جائے وہ اس سے مراد تھا تو پھر پرانی پر مجید کی تعبیر یوں ہونی چاہیے تھی ماں اہندہ ہلے دے ولا ما اہلہ ادہ ہے دے ولادہ جس پر نام بلند کیا گیا اللہ کے غیر کا اس کے اوپر یہ اس کو لٹایا گیا ہے اس کو ضبع کرنے لگے ہیں اس کے اوپر غیر اللہ کا نام بلند کیا گیا ہے تو پھر یہ تعبیر کیوں ہونی چاہیے لیکن تعبیر اس طریقے سے ہے نہیں تعبیر اس طریقے سے ماہ ماں ایندہ بی گیر تو جس وقت ایک آدمی کہتا ہے کہ یہ بکرا فلانے کے نام کا میں نے کر دیا تو یہ بکرے کا نام زبان پر آیا ہے شور دے دی اور عام طور پر جو جانور غیر کے نام کا مانا جاتا ہے تو سارے علاقے والوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جانور جو ہے نا یہ پرانے بزرگ کے نام کا مان دیا ہے تو وہاں تو اس جانور کا نام آیا ہے زبان پر اور آواز بلند ہوئی ہے شہرت بھی اس کو دی گئی ہے یہ گیا نمبر اور کہا گیا ہے کہ یہ جانور پرانے بزرگ کے نام کا ہے تو لہذا اس کا سریم اسلاق وہ جانور ہے جو مان دیا جائے بطور نظر کے واسطے غیر کہ یہ اس کا صریح اسدار بنتا ہے یہ ہمارا موقف ہے ہمارے حضرت مرحوم ایک قدم اس سے آگے بڑھتے تھے وہ فرماتے تھے کہ ماں اہلا بھی میں ماں سے مراد جانور لو اینا ماں سے مراد لو وہ کلمہ جو کلمہ زبان پر لایا گیا ہے اور نسبت کی یا طرف غیر ہوں گا کہ اس کرمے کا تعلق کا جانور کے ساتھ ہو جائے یا کسی غیر جانور کے ساتھ ہو جائے تو بعض اوقات جانور کے لیے مانا جاتا ہے کہ یہ جانور فرانے کا اور بعض اوقات جانور کے علاوہ کسی اور چیز کا نام لیا جاتا ہے کہ یہ شہر فرانے کے لیے بطور نظر کیا ہے تو باہر کیا ہے ہمارے حضرت بروک نے ماں میں تعمیم کر کے تو کرما مراد لیا اور کرما جو ہے اس میں شورت ہو جائے آج اس کرمے کا تعلق کا جانور کے ساتھ ہو جائے یا گہرے جانور کے ساتھ لیکن شاہد العظیز صاحب محدود سے بھی وہ ماد مراد جانور لیتے ہیں اور کہتے ہیں وہ جانور جس جانور کا نام لے کر کرم بلند کر کے شور دے کر شہر کی اس کی گئی ہے وہ اس کا بستار ہے حضرت مرحوم نے ایک مینا تو کیا ہے لیکن چونکہ مہتا دم لحم تنظیب یہ ساری باتیں جانور کے ساتھ مت مطلب ہیں تو لہٰذا میں تو ترجیح اسی بات کو دیتا ہوں جو کہ شاہ عبدالعزیزہ محمد بن برحم اللہ نے یہاں بات کی ہے تو ظاہر یہاں جانور کی ہی بات ویسے بس یہی ہے کہ غیر کے نام کی کوئی شاعری مان نہیں جائے وہ کیا آرام ہوتی, ہوتی ہے تو پہلے تو میں نے یہ بتا دیا کہ یہاں لوگی اعتبار سے اصل مستار وہ بنتا ہے جانور جو کہ غیر کے نام کا مانا جائے لیکن اگر کسی آدمی پہ سرار ہو فران تفصیل وال نے بچ میں غیرلا دکھا ہے فران تو وال نے بچ میں گہریلا دکھایا تو پھر ہم کہتے ہیں کہ چلو ہوئی قرآن دے دو یہ ہمارا نمبر دو محمد ہے وہ جانور جس پر غیر کا نام لیا جائے جبا کے وقت وہ حرام ہو گیا کیوں کہ غیر کا نام لینے سے غیرولہ کی تعدیم آ گئی ہے سمجھے نا غیر کا نام لینے سے غیر اللہ کی کیا آ ہے تعظیم آ ہے تو صرف اتنا کہ زبا کے اگر غیر کا نام لینے سے جو غیر اللہ کی تعظیم آئی اس وجہ سے وہ جانور حرام ہو گیا تو جو جانور غیر کے نام کا مانا جائے اس کے اندر تعظیم غیر اللہ کی اس کی نسبت تو زیادہ ہے تو جب تھوڑی تعظیم غیر اللہ کی آ جائے تو جانور کیا ہو جاتا ہے حرام ہو جاتا ہے تو جہاں زیادہ تعظیم آ جائے غیر اللہ کی تو بکری کے اولا وہ جانور کیا ہونا چاہیے حرام ہونا ہے بلکہ مزید اس کو مثال میں سمجھو ہمارے ہاں یہ جو کسان لوگ ہیں تو ان کا مقصد ہوتا ہے جانور سبھا کر کے گوشت بنا کر بیچنا اور جس وقت وہ جانور سبھا کرتے ہیں تو چونکہ مسلمانوں کا طریقہ جانور سبھا کرنے کا ہے بس برداء اللہ اکبر کہہ کر جانور سبھا کرنے کو کہہ جیسے بس ملا اللہ ہو اکبر اس وقت ان کے زیر میں اللہ کے نام کی تعظیم کوئی نہیں ہوتی مقصد صرف اتنا کچھ ہوتا ہے کہ چلو جانور حالات سمجھا جائے گا ہم اللہ کا نام لے کر جانور ذمہ کریں گے حالات سمجھا جائے گا ہمارا گوشت بک جائے گا تو مقصد گوشت بیچنا ہے اور بسم اللہ اللہ عمر کہتے ہیں وقت اللہ کے نام کی تعظیم کرنا کوئی مقصود ہو نہیں تو اگر کوئی آدمی فرض کرو عیسائی ہے اور اس نے کوئی دکان ڈالی ہوئی ہے گوشت بیچنے کے لیے اور وہ جانور کو ذمہ کرتا ہے بسم المسیح تو مقصد تو اس کا بھی یہی ہے گوشت بیچنا تو بسم مسیح کا لفظ کہنے سے اس کے دل میں تعظیم گیرولہ کی کوئی نہیں دل میں بات ہے گوشت کو بیچنے کے لیے تیار کرنا لیکن لفظ وہ ہو گیا جو کہ تعظیم غیر اللہ پر درازت کرتا ہے تو جب لفظ وہ آ جائے تو تعظیم غیر اللہ پر دراد کرتا ہے اگر کے دل میں تعظیم گیرولہ نہ ہو تو جانور حرام ہو جاتا ہے تو جس وقت ایک آدمی نظر مانتا ہے کہ یہ جانور میں نے فلان بزرگ کے نام کا دینا ہے تو وہاں دفن میں بھی تعظیم غیر اللہ کی اور دل کے اندر بھی تعظیم ہو غیر اللہ کی بلکہ وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے اپنی نظر کو پورا نہ کیا تو خام مخواہ مجھے وہ بزرگ کیا پہنچائے گا نقصان ہو پہنچائے گا تو یہاں تو گہرے خدا کو زار اور نہ خیال کر کے اس کے نام کی نظر مانی گئی ہے تو جہاں تھوڑی تعظیم آ جائے غیر اللہ کی تو جانور حرام ہو جاتا ہے تو جہاں زیادہ تعظیم آ گئی اللہ کی تو ظاہر ہے کہ وہ جانور میں بھی بھرچا ہونا چاہیے حرام ہونا چاہیے تو گویا کے نسدار اصلی اگر وہ جانور بڑھاؤ جو کہ غیر کے نام پر مضمو ہے تو یہ عبادت اللہ سے حرام ہو جاتا ہے اور جو غیر کے نام کے جانور مانا گیا وہ بردراد نہ سکیا ہو جائے گا حرام ہو جائے گا کیونکہ اس کے اندر تازیم غیروں کی بتری کی عکم پائی جاتی ہے اس کے بعد جو جانور غیر کے نام کا مان دیا گیا وہ حرام تو ہو گیا کیا اس کے بعد جب زبر کی وقت کر دیا جائے پس پسلہ یا پر تو کیا وہ جانور حلال ہو جائے گا یا کہ حلال ہوگا حضرت الامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ صح وہ کہتے ہیں کہ ما ہندہ بھی غیر اللہ کا مینا اور مستاب تو وہی جانور ہے جو غیر کے نام کا مانا گیا لیکن جب اللہ کا نام آ گیا تو زبا کے وقت تعظیم اللہ آ گئی تو وہ جو تعظیم غیر اللہ والی بات تھی وہ دب گئی تو لہٰذا وہ جانور کیا ہو جائے گا اور ہو جائے گا یہ حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری راہ مدا کا موقع ہے حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری کہتے ہیں کہ یہ جو مشرقین عرب تھے وہ جس جانور کو غیر کے نام کا مانتے تو ذرا بھی اس کو غیر کے نام کا ہی کرتے تھے لیکن ہمارے مسلمان مانتے غیر کا نام کا ہے لیکن ذرا اگر نام کس کا لے لیتے ہیں اللہ کا لے لیتے ہیں تو لہٰذا ہمارے مسلمان جو فیل کرتے ہیں یہ پورا پورا وہ فیل نہیں بنتا جو کچھ یقین عرب کرتے تھے تو پورا پورا اگر یہ وہ فیل بن جاتا تو پھر تو ہم اس کے اکتی حرام ہونے کا فیصلہ کرتے لیکن چونکہ یہ پورا پورا وہ فیل نہیں بنا اس واسطے کر کے یا چونکہ ظاہر تعلیم اللہ آ گئی تو یہ جانور کیا ہو جائے گا ہزار ہو جائے لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری بڑے عالم ہیں ان کی انقلابی رائے ہے ان کے استاد محترم حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمت اللہ ہے ان کی واضح طور پر یہ رائے ہے ادھر ایک دفعہ جانور کو غیر کے نام کا مان دیا جائے ذبح کے وقت بے شک اللہ کا نام لے کر جانور کو ذبح کیا جائے وہ جانور حلال پوری ہوتا وہ جانور کیا رہتا ہے حرام رہتا ہے تو شاہ عبد العزیز کا محدودی بھی بڑے ہیں شیخ الہند مولانا محمود الحسن بھی بڑے ہیں حضرت علامہ انور شاہ شاسک کشمیری ان سے چھوٹے ہیں ہم سے تو وہ بڑے ہیں لیکن ان دو بزرگوں دو سے وہ کیا ہے چھوٹے ہیں تو جب شاہد الرزیف کا محسوس دیر بھی کبھی موقف یہ ہے کہ بے شک بکتے زبا اللہ کا نام آئے جانور حرام رہتا ہے شیخ شا, الہد مولانا محمود الرسد دیوبندی کا ہے مولا ان کا بھی ذہنی ہے کہ بے شک سبح کے وقت نام آؤ اللہ کا ہے وہ جانور کیا رہتا ہے تو ہم ان دو بڑے بزرگوں کی بات کو لیتے ہیں ان کے مقابلے میں جو چھوٹے ہیں ہم ان کی بات کو چھوڑتے ہیں ہم سے بے شک بڑے ہیں لیکن ہم نے جو نام پیش کیا ہے یہ ان کے استاد یا استادوں کے بھی کیا ہے استاد ہیں تو پہلے یہ بات اور سمجھ رہے کہ یہ حضرت شیخ الحمد مول جس زمانے میں وہ اصیلے مالکا تھے وہاں قید تھے تو انہوں نے شیف الہند رائے ملا نے اسارت عمارتا کے زمانے میں یہ پرانے مجید سارے کا ترجمہ لکھا تو یہ ترجمہ ہے شیف الہند رائے ملا کا پھر انہوں نے ترجمہ ایک دفعہ دکھ کر تو پھر اس کی تفسیر لکھنا شروع کی تھی تو سورہ بکرا کی تفسیر دکھ تھے تو بیمار ہو گئے تو پھر اس کے بعد الف العندنیا سے درخصت ہو گئے تو ترجمہ یہ سارا حضرت شیخ الند کا تفسیر سورہ البرا کی یہ حضرت شیخ الند کی صورت عال عمران سے پھر اسی طرز کے مطابق حضرت علامہ شبیر الم صاحب عثمانی نے تفسیر لکھنی شروع کی ہے تو یہ جو پہلا حصہ ہے نا تو یہ حصہ حضرت شیخ الند کی تفسیر کا اپنا ہے یہ حضرت علامہ شبیر الحم صاحب کی تفسیر نہیں بلکہ یہ تفسیر ہے شیخ الرصم اللہ کی اپنی اب میں یہ سب کو سنانا چاہتا ہوں اس لوگوں نے کیا موقع سے تیار کیا ہے اور ہم اسی کی تائید کرتے ہیں ما بین غیر اللہ کا یہ مطلب ہے ان جانوروں پر اللہ کے سوا بت وغیرہ کا نام پکارا جائے یعنی اللہ کے سوا کسی بت یا جن یا کسی روح خمیز یا پیر یا پیغمبر کے نامزد کر کے یعنی نظر مان کر اور اس جانور کی جان ان کی نظر کر کے ان کے تقرب یا روزہ رضا جوئی کے لیے ذبح کیا جائے اور ماز ان کی خوشرودی کی غرض سے اس کی جان نکالنی مقصود ہو کہ ان سب جانوروں کا کھانا حرام ہے سمجھنا بت ہو شیطان ہو روئے خمیص ہو یا پیغمبر کا نام ہو ان کے لیے نامزد کر دیا جائے ان کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ان کی رضا حاصل کرنے کے لیے گوب وقت زبا تکبیر پڑی ہو پہلے نامزد تو کیا ان کے نام کا اور جان تو مانی ان کے نام کی گوب وقت زبا تکبیر پڑی ہو اور اللہ کا نام لیا ہو کیوں کہ جان کو جان آفرین کے سوا کسی دوسرے کے لیے نظر و نیاز کرنا ہرگز چیز درست نہیں اس لیے جس جانور کی جان خیر اللہ کی نظر کی جائے تو اس کی حفاظت مرتار کی حفاظت سے بھی بڑھ جاتی ہے کیونکہ مردار میں تو یہ خرابی تھی کہ اس کی جان اللہ کے نام پر نہیں نکلی اور اس کی جان تو غیر اللہ کے نامزد کر دی گئی جو عینی شرک ہے سو جیسے خنزیر اور کتے پر بوقتے زبا تکویر کہنے سے ہدت نہیں آ سکتی اور مردار پر اللہ کا نام لینے سے کوئی نفع نہیں ہو سکتا ایسے ہی جس جانور کی جان غیر اللہ کی نظر اور ان کی نامزد کر دی ہو اس پر ذبا کے وقت نام ادا دینے سے ہر گرز ہر گرز کوئی نفا اور ہلت اس میں نہیں آ سکتی البتہ اگر اللہ کے نامزد کرنے کے بعد اپنی نیت سے ہی توبہ اور رجوع کر کے ذبح کرے گا تو اس کے حلال ہونے میں کوئی لبا نہیں سمجھے نیت جب تک نہیں بدلے گا نیت اگر پہلے رہے نام بے شک اللہ کا دے لے لے تو اللہ کے نام پر دبا کرنے سے جانور حلال کو نہیں ہوتا نیت اگر بدل دے کسی موروی نے سمجھا دیا کہ بھائی غیر کے نام کی جگہ تو حرام ہوتی ہے اس کو سمجھ آ گئی مسئلے کی اس نے کہہ دیا کہ وہ جو پہلی بہنیں تشہیر کی تھی اپنے اس پہ تشہیر کو ختم کرتا ہوں اور یہ جانور اب غیر اللہ کے نام کا مطلب نہیں مانا گیا بلکہ میں اس نے توبہ کر کے اللہ کے نام کا مانتا ہوں پھر بے شک اللہ اکبر کیا کر دبا کر حلال ہو آگے ایک اور مسئلہ ہے وہ میں نے بیان کرنا تھا کہ چلو انہیں لکھا ہے اور لماد اس فرما دیا ہے کہ اگر کسی بادشاہ کے آنے پر اس کی تعظیم کے لیے سے جانور ضبع کیا جائے بڑا آدمی آ گیا کوئی بادشاہ یا کوئی اور تو لوگ اس کی تعظیم کے لیے جیسے آج کل فائر چھوڑتے ہیں سمجھا تھا گولے کی اسلامی دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ سلامی دینے کے لیے اگر جانور پر چلا چلاتی سمجھا تھا ایک ہے مہمان نوازی وہ ہوتا ہے کہ بندہ آ گیا بیٹھ گیا یا اس سے پہلے اس کے آنے سے پہلے پتا تھا کہ اسے آنا ہے تو اس کے لیے کوئی گوشت تیار کیا وہ الگ بات ہے لیکن جب وہ آیا تو جیسے لوگ فائر کرتے ہیں سلامی دینے کے لیے تو جانور کے گلے پر چھلی چلائی سلامی دینے کے لیے یا کسی جن کی اضیے سے بچنے کے لیے اس کے نام پر جانور سبھا کیا جائے تو چلنے یا اینٹوں کے پزالا کے پکنے کے لیے بطور بھیڑ جانور سبھا کیا جائے تو وہ جانور بالکل مردار اور حرام اور کرنے والا مشرق ہے اگر جن سبا کے وقت خدا کا نام لیا جائے تو یہاں تو یہ بادشاہ کو کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں جانتا کہ یہ ہمیں بیمار کا ستیہ ہے یا ہماری بیماری کو ختم کر سکتے ہے تو غیر کے نام کا جو جانور مانتے ہیں وہ تو ان کے گار اور ہونے کا ان کا عقیدہ ہوتا ہے یہاں صرف سلامی دینے کے لیے جب غیر کے سامنے جانور ضبع کیا گیا نام بھی اللہ کا لیا گیا تو یہ جانور بھی حرام ہے تو بند بدلی کی اور نہ حرام ہوگا حدیث شریف میں آیا ہے لال انداز مند ضبا دے غیر یا نہیں جو غیر اللہ کے تکرم اور تعظیم کے لیے جانور کو ضمع کرے اس پر اللہ کی جان ہوتا ہے ذبح کے وقت اللہ کا نام پاک دے یا نہ دے البتہ اس میں کوئی حرض نہیں اے ہم ایک اور سرو آ پہلے تھا کہ نظر تبدیل کرے اب یہ اس میں کوئی حل نہیں کہ جانور کو اللہ کے نام پر دبا کر کے وہ گلاب کو گرائے اور اس کا سواب کسی قریب یا پیر اور بزرگوں کو پہنچا دے تو کسی کو سواب پہنچانا اپنی جگہ کسی کے نام کی نظر ماننا یہ کیا ہے اپنی جگہ سواب پہنچانا جائز یہ بات اور نظر ماننا کسی کے نام کی یہ جائز ہو یا کسی مردہ کی طرف سے قربانی کر کے اس کا سواب اس کو دینا چاہیے کیونکہ یہ زباں غیر اللہ کے لیے ہر گرد رہی بعد اپنی کد ربی سے یہ ہیدہ ایسے مواقع میں بیان کرتے ہیں کہ پیروں کی نیاز وغیرہ میں ہم کو تو یہی مقصود ہوتا ہے کہ کھانا پکا کر مردہ کے نام سے صدقہ کر دیا جائے یعنی کرتے ہیں غیر کے نام کی نظر اور اگر کوئی آدمی ٹونکتا ہے روکتا ہے کہ یہ شرک کر رہے ہو تو کہتے نہیں جی ہم تو یہ سارے سواب کر رہے ہیں تو اب اول تو خوب سمجھ لیں کہ اللہ کے سامنے جھوٹے ہینڈوں سے بجوز مسلور کوئی نفع حاصل نہیں ہو سکتا دور سے ان سے پوچھا جائے کہ جس جانور کی تم نے غیر خدا کے لیے نظر مانی ہے اگر اسی قدر گوشت اس جانور کی عوض خرید کر اور پکا کر فکینوں کو گرا دو تو تمہارے نزدیک بیگ کٹ کے وہ نظر عطا ہو جاتی ہے یا نہیں اگر بنا تمل تم اس کو کر سکتے ہو اور اپنی نظر میں کسی قسم کا خراب تمہارے دل میں نہیں رہتا تو تم سچے ورنہ تم جھوٹے اور تمہارا یہ فیل شرک اور وہ جانور مردار اور آرام ہاں. یہ بڑی وضاحت کے ساتھ ہم شیخ الرحمۃ اللہ تعالی نے کئی صورتیں بھی لکھ دی ہیں کہ کسی بڑے آدمی کے آنے پر بھی اگر کوئی آدمی جانور کی سفا کرے وہ بھی حرام ہو جاتا ہے یہ جہاں اس کے طرف نقصان کا خیال بھی کوئی نہیں ہوتا چار حرام لو حرام زندین کا گوشت حرام اور جو غیر اللہ کے نامزد کیا گیا وہ حرام اور جس کا گلا گٹ جائے جس کو چوٹ لگ جائے جو گر جائے جس کو سینگ لگ جائے اور جس کو درندے نے آ پھڑا لیکن جس کو تم نے زباں کر لیا تو یہ الا مار سکا ہے تم یہ پچڑوں کے ساتھ لگتا ہے گلا گٹ گیا تھا ابھی زندہ تھا سبا کر دیا گر گیا تھا ابھی زندہ تھا سب کر دیا وہ حلال ہے وما دوبہ نسم اور جو ذب کیا گیا کسی تھام پر لے جا کر وہ بھی کیا ہو گیا حرام ہو گیا اور تمہارا تینوں کے ذریعے سے قسمت معلوم کرنا یہ بھی حرام ہو گیا مطلب یہ ہے کہ یہ سورہ معاہدہ کی جو آیت ہے نا یہ سب سے آخر میں نازل ہوئی ہے پہلے تین دفعہ آیتیں نازل ہوئیں ان میں ماں ما ادلا بھی تک بات کیا گیا تھا ختم کیا گیا تھا یہاں ایک نئی بات کہی کہ جو جانور کسی ستان پر لجا کر زبہ کیا جائے وہ بھی کیا ہو جاتا ہے حرام ہو جاتا ہے کیونکہ وہاں بھی جانے میں کیا ہو گئی ہے غیر اللہ کی تعظیم ہو گئی ہے کسی ایسی جگہ پر جانور جا پہلے نظر کوئی نہیں مانی جیسے کابل پر لوگ جانور لے جاتے ہیں نظر نہیں بھی مانتے تو یہاں بھی نظر کوئی نہ مانی صرف وہاں بھی جانے سے اس کی جو تعظیم ہو گئی اللہ سے مالک بھی جانور کیا ہو جاتا ہے حرام ہو جاتا ہے اور تمہارا تیروں کے ذریعے سے قسمت معلوم کرنا تو تیروں کے ذریعے سے قسمت معلوم کرتے وقت بھی وہ پہلے ان کے نام کی نظر دیتے تھے اور نظر ماننے کے بعد نظر دے کر پھر تیر نکالتے تھے اگر آگے دکھا امر ربی تو کہتے ہمارے نے ہم کو اجازت دیتی ہے اگر آگے نہاری ربی تو کہتے ہمارے نے ہم کو روک دیا ہے اور اگر وہ تیر مغفل ہوتا اس کے اوپر کچھ لکھا نہ ہوتا تو کہتے ہیں ابھی اور نظر دیں اپنے معبود کے نام کی تاکہ معبود ہمارا ہم سے راضی ہو کر ہم کو بتا دے کہ یہ کام کرنا ہے یا کہ نہیں کرنا فرمائے یہ ساری باتیں کھنچتا ہوں آج کاغذ تمہارے دین سے مکمل نا امید ہو گئے پہلے تو صرف ماحول کی عرمت کا اعلان ہوتا تھا آج ما صبح عالم نسر کی عرمت علی گاہ کا اعلان ہو گیا ہے آج یہ کاغذ تمہارے دین سے مکمل نا امید ہو گئے تو اب تمہاری لڑائی پہلے سے بھی بڑھ جائے گی تو جب لڑائی بڑھ جائے گی تو پھر بے شک دم کو نہیں پس نہ درو تم سے اور لڑو مجھ سے اب یوم آتما سلو تم دینک آج میں نے تمہارے لیے دی اپنا دین کامل کر دیا ہے جس وقت یہ سارے اعلان ہو گئے کہ تینوں کے ذریعے سے قسمت معلوم کرنا بھی حرام ہے ستان پر جا کر جانور دماغ کرنا بھی حرام ہے یہ سارے اعلانات جب ہو گئے تو آج میں نے تمہارے لیے دی اپنا دین کیا کر دیا مکمل کر دیا وہ آم تو متی اور میں نے آج پم پر اپنا اسلام پورا کر دیا اور میں نے پسند کیا تمہاری اسلام کو بطور دین کے تو جو آدمی کا ہو بھوک میں, میں نہ جنا کی طرف رحوری کا بخشنے والا ہے مہربان رحیم یس ادب نازایدرحم خودہ وَمَنْ يُؤْمِنْ وَيَعْمَلْ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَمَنْ يُؤْمِنْ وَيَعْمَلْ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ وہ ہوگا با کتاب راطرین پوچھتے ہیں تو اسے کیا حلال ہے ان کے لیے تو کہ حلال ہے تمہارے لیے یہ سدھری چیزیں اللہ تعالیٰ قبائص کو حرام کیا ہے باقی جیلوں طالا نے حرام کیا ہے ہر وہ چیز جس کو شریعت نے حرام کیا میں کے ساتھ یہ بات ثابت ہے کہ اس کے اندر حفاظت پائی جاتی ہے سور کا گوشت گدا بند نے حرام کیا آج سارے لوگ یہ بات مانتے ہیں کہ جو افزار سور کا گوشت کھاتے ہیں ان کے اندر بےغیر پیدا ہوتی ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کے اندر ایک سلاس سب ہے کبھی تو پھر بے غیر پیدا ہوتی ہے تو جن چیزوں نے حرام کیا ہے وہ تو یہ بات ہے گندی چیزیں نے حرام کیے ہیں اس زخمی کرنے والوں سے اس حال میں کہ تم خود مسلط کرو سکھاؤ کو سے جو تم کو اللہ سکھایا تو کھاؤ سے جو روکے تمہارے لیے اور اللہ کا نام دیا کرو اس پر اور ڈرتے رہو اللہ سے بے شک اللہ تعالیٰ جلدی حساب لینے والا ہے مسئلہ یہ ہے کہ بعض اوقات ایک جانور کو چھوڑ کر شکار کیا جاتا ہے تو جس جانور کو چھوڑ کر شکار کیا گیا پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ وہ جانور سجایا ہوا ہے یا کہ نہیں اگر وہ جانور سجایا ہوا نہ ہو اور اس کے ذریعے سے شکار کیا جائے اگر کہ بسم اللہ پڑھ کر اس جانور کو چھوڑا جائے تو وہ شکار استعمال کرنا جائز اور نہیں ہوتا پرانی مجید میں تہرت مون ہمارا بلّلہ تم نے ان کو سجایا ہو اور تعلیم دی ہو جیسے کہ تم کو والدہ نے تعلیم دی پھر لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو باز وغیرہ ہے اس کے اندر ستارا صرف اتنا کچھ آئے کہ جب اس کو بلایا جائے تو واپس آ جائے کتے کے اندر ستارا یہ ہے کہ وہ جس وقت شکار کرے اس میں سے خود کھائے بھی نہ تو پھر گوایا کہ وہ ستایا گیا اس کے بعد اگر کتے کو چھوڑا اس نے کچھ کھا لیا تو سمجھو کہ اس نے شکار وہ اپنے لیے کیا ہے اس میں سے کھانا جائز نہ ہوگا لیکن وہ جو نہ کھائے تو اس کو سلایا تو گیا ہے تو اس کو سمجھ آ ہے کہ میں نے خود نہیں کھانا تو پھر اس کا شکار جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے ٹھیک ہو جاتا ہے ایک لفظ ہے پرانی مجید کے اندر جوارے کا جوارے کا نوبی بائنا اگر دے دیا جائے تو اس کے اندر زخمی کرنے والی بات بھی پائی جاتی ہے ویسے عربی لوگ اس قید کا جواہر کرتے ہیں شاپی لوگ اس قید کا جواب نہیں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جہاں یہاں دوارے آ رہے کے اندر استعمال نہیں ہوا بلکہ اس طرح ہی میں نے استعمال ہوا ہے اور اس طرح ہی مینا اس کا کلاسب ہے کہ جو یہ شکار والا کام کرتے ہیں جانور اب آگے وہ زخم کرے یا کہ زخم نہ کرے لیکن ہم بھی ساتھ روئی مہنے کا استعمال کرتے ہیں یہ شک لگاتے ہیں کہ جس جانور نے شکار کیا اگر وہ جانور ہمارے پاس مرا ہوا پہنچا ہے تو کم از کم اس کو پہلے زخم ہوا ہونا چاہیے اگر گھر گم دبوچ کر اس کو شکار کر دیا اس کا کھانا جائز روز نہ ہوگا تو اس شخص کا حامیوں نے انتبار کیا ہے اس کے بعد وہ مقدے بیت کر روکا ہے سندھایا ہوا جانور تو خود چلا گئے شکار کرنے کے لیے اس شکار کا کھانا بھی ٹھیک نہیں ہے خود انسان اس کو چھوڑے شکار کے لیے تو پھر اس کا کھانا ٹھیک ہوگا چھوڑتے وقت بسم اللہ پڑھنی لازم ہے اگر بسم اللہ پڑھی تو پھر شکار کا کھانا کیا ہے جائز ہے جان بوجھ کر اگر بس بندہ چھوڑی ہے پھر اس کا کھانا جائز اور نہ ہوگا کھاؤ اس سے جو تمہارنی روکے یعنی وہ شکار کرے اور خود نہ کھائیں یہ ساری باتیں پرانی مجید کے ساتھ سے کیا ہے معلوم ہوئی گئی ہیں وہ تک اللہ اعلیٰ سے کرو بے شک اللہ تعالیٰ جلدی حساب لینے والا ہے تیر اگر آدمی چلائے نا تو تیر کے اوپر بھی انسان کو پہلے بسم اللہ پڑھنی ہوتی ہے جان بھول کر اگر بسم اللہ چھوڑے گا نا تو پھر تیر سے جو شکار کیا گیا وہ بھی جائز نہیں رہ بندوق کی تو اس کے بارے میں ہمارے علماء کی تحقیق یہی ہے کہ یہ زخم نہیں کرتی تیز دھار کے ساتھ ہی لگتی بلکہ پتھر کی طرح یہ لگتی ہے اس واسطے کر کے بندوق کا شکار اگر جانور مل ہے ٹھیک تھا یعنی اس کے اندر حیات ہو اس کو زمہ کر دیا جائے پھر تو ٹھیک ہے اس کا کھانا ورنہ کھانا ٹھیک نہیں ہے بے شک اللہ جلدی حساب لینے والا ہے آج کے دن حلال ہوئے تمہارے لیے تیے اور کام ان کا جو دیے گئے کتاب حلال ہے تمہارے لیے اور کام تمہارا حلال ہے ان کے لیے اور جو ایمان والی عورتیں قید میں آئیں وہ بھی حلال ہے اور آدھی کتاب کی عورتیں جو قید میں آئے وہ بھی حلال ہیں جب تم ان کو دو ان کے پاس قید میں لانا مقصد ہو مستی نکالنا مقصد نہ ہو اور چھپی آشنائی کرنا بھی مقصد نہ ہو میں جب گھر ایمان ہے اور جو آدمی کوہر کرے ایمان کے ساتھ اس کے عمل برباد اور وہ آدت میں نکالنے والا ہے دیکھو نا تعام <تصفح> <نا تصفح> کا نفل مظاہر کو عام ہے زبیہ کو بھی شامل ہے غیر زبیہ کو بھی کیا ہے شامل ہے لیکن چونکہ یہ کہا گیا کہ آدی کتاب کا کام حراب ہے اس طریقے سے پتہ چلا کہ مراد ہم ہے کیوں اس واسطے کہ غیر آدی کتاب کا جو زبیہ کے علاوہ کام ہے تو غیر آدمی کتاب کا بھی تو کیا ہے آلاد ہے اس قرین سے لوگوں نے کہا آن سے مراد کیا ہے زبیہ آدھی کتاب کا زبیہ تمہارے لیے کیا ہے حلال ہے آدھی کتاب کی عورتوں سے نکاح کرنا بھی تمہارے لیے کیا ہے حلال ہے پرانے مجید کی ایک دوسری آیت ہے اس کے اندر یہ مسئلہ بیان ہوا کہ لال دن کی اور مشرقات شرک والی عورتوں سے تمہیں نکاح کرنا جائز نہیں ہے اب یہ جو اعلی کتاب ہیں ان کے اندر شرک پایا جاتا ہے تو صحابہ کرام میں سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عما ان کا یہ فتوا تھا کہ آپ یہ کتاب کی عورتوں سے نکاح کرنا جائز نہیں وہ کہتے تھے کہ قرآن مجید نے کہا کہ شرک والی عورت سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے یہ جو ہمارے زمانے کی اعلی کتاب ہے ان کے اندر تو بڑا شرک پایا جاتا ہے مسی علام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں حضرت حضیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں اور یہ شرک والی مارکیٹ ان کے اندر پائی جاتی ہیں تو لہٰذا لات الر شرکا اس شاید کے مطابق عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنماء کا یہ فتویٰ تھا کہ کے ساتھ نکاح کرنا ٹھیک ہے نہیں صرف اب عبداللہ ابن عمر کا یہ فتویٰ تھا باقی سارے صاحبہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے اس فتوے کے خلاف تھے اور وہ کہتے تھے کہ قرآن مجید میں آدھی کتاب کی عورتوں سے نکاح کرنے کو جائز کیا ہے اس واسطے کر کے آدھی کتاب کی عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے اس کے بعد جو موقف تھا تبد بن عمر رسی اللہ تعالیٰ کا کہ شرک کرتی ہیں یہ آدھے کتاب کی عورتیں اور آدھی کتاب کے اندر شرک پایا جاتا ہے اس کو حل کرنے کے لیے صحابہ کرام نام کے اندر دو جماعتیں تھیں ایک جماعت یہ کہتی تھی کہ لا لاتع جوہر مشرق کا لفظ یہ آدھی کتاب کو شامل نہیں کیونکہ پرانی مجید کی اصطلاح یہ بڑی ہے کہ مشرقین الگ ہے اور آدھی کتاب کیا ہے الگ ہے جبہوری اعتبار سے ان کے اندر شرک موجود ہے یہ نہیں کہتے کہ ان کے اندر شرک پایا نہیں جاتا لیکن اصطلاح پرانی مجید کی یہ ہے کہ آدھی کتاب کو یہود جی یا انصارہ یا آدھی کتاب کے ساتھ تعمیر کیا جاتا ہے ان کو مشرق کے ساتھ تعبیر نہیں کیا جاتا یعنی پرانی مجید کی اصطلاح میں جب ان کو مشرے کے ساتھ تعبیر نہیں کیا جاتا تو لا تلقی المشرکات کے حکم میں وہ آئی کوئی نہیں اور انم و سنات سناۃ کتاب اس کے اندر وہ آ ہے تو لا تلقی المشرکات میں وہ آئی کوئی نہیں تھی اور اس سائنس میں مذاق کر دی کہ آ کتاب کی عورتوں سے نکاح کرنا کیا ہے ٹھیک ہے تو لہٰذا وہ آگے کتاب کی عورتوں کو آیت شامل ہی کوئی نہیں ہے جب کچھ آیت شامل کوئی نہیں تو اس واسطے کوئی شکار نہیں ساری کتاب کا حکم الگ بیان ہو گیا مشرق عورتوں کو حکمان الگ بیان ہو گیا ان کی عورتوں سے نکاح کرنے کو منع کر دیا آد کتاب کے عورتوں سے نکاح کرنے کو جائز کر دیا تو صحابہ کرام کی ایک جماعت کا موقف یہ تھا دوسری جماعت کا موقف یہ تھا کہ آد کتاب مشرق تو ہیں لیکن قرآن مجید کی وہ آیت لا اور مشرق والی پہلے نازل ہوئی ہے اور یہ آیت اس کے پیچھے نازل ہوئی ہے جس میں آدھے کتاب کی سے دوسرے کا نماز کی بات کہی گئی ہے تو گویا کہ یہ پچھلی آیت پہلی آیت کے لیے چند افراد کے بارے میں ناصر بن گئی کامن نہ تو نہیں پڑھی کہ مکمل اس کو کیا کر دے منصور کر دے لیکن وہ مشرق جو کیا کتاب ہیں ان کے حق میں یہ پچھلی آیت کیا بن گئی ہے ناصر صرف ہو بڑھ گئی ہے اس بات سے آرہلی کتاب کی اور دوسرے کتاب کیا آئے تھی گویا کہ سوا ایک الفہر کی عمر رضی اللہ اور تعالیٰ کے باقی سارے صحابہ آدھی کتاب کی عورتوں سے نکاح کرنے کو ٹھیک جانتے تھے اب یہ تو درمیانی جماعت کا موقع ہے کتاب تن کی حرم شرکات میں آدھی کتاب کی عورتیں داخل ہی نہیں میرا موقع بھی یہی ہے اور یہ صرف آج نہیں بلکہ تقریباً جب میں نے پرانی مجید کا ترجمہ پڑھانا شروع کیا تھا تو اگر پہلے دو تین سال نہیں تو اس کے بعد سے میں ہمیشہ یہ بیان کرتا ہوں کہ آج کتاب اصطلاح میں الگ ہے دوسرے کی میں کیا ہے الگ ہے آج بھی بعض لوگ یہ اصطلاح کا فرق کہتے ہیں لیکن میرا پرانا ذہن یہ اطلاع ہے کہ یہ اصطلاح ہے پرانی مجید میں یہ دو فرقے الگ الگ کیے گئے ہیں آج کتاب کو الگ اصطلاح میں رکھا گیا ہے اور پرانی مجید کے کئی مقامات پر ہم یہ دیکھتے ہیں مایبند میں کابل بلال کتاب میں مشرقین مشرقین کا ذکر الگ ہوتا ہے کابروں کا ذکر الگ ہوتا ہے لمحوں میں کابل ملال کتاب میں مشرقین فقیر رہتا تھا جو مہینہ وہاں بھی آپ کتاب کا ذکر الگ ہے مشرقین کا ذکر کیا ہے الگ ہے ان مزید عام ہادو ورنہ سارا و صابین کا ذکر الگ ہے اور ایک آدمی مجلوس کا ذکر بھی الگ ہے مشرقین کا ذکر الگ ہے یہود کا ذکر الگ ہے نثارہ صالین کا ذکر کیا ہے الگ ہے تو وہاں کے پرانی مجید کی اتنا یوں معلوم ہوتی ہے کہ آدھ کتاب کا شرک اللہ تعالیٰ مانتے ہیں کہ آدھ کتاب شرک کرتے ہیں اور ایک مقام پر مشرق کا نفل بھی آیا ہے لیکن وہاں مشرقین کا نفل ایسے جگہ آیا ہے سارے فریق جو مخالف ہیں ان کو بھی شامل ہے اکیلے آدھی کتاب کے لیے وہ مشرقین کا نہیں بلکہ سب کے لیے ہے صرف ایک مقام پرانی مجید کا آیا ہے باقی ہر مقام پر یہی دیکھا گیا ہے کہ آدھی کتاب کو ذکر الگ کیا جاتا ہے اور مشرقین کو ذکر الگ کیا جاتا ہے تو اس طرح پرانی مسجد کی جو مقرر ہو گئی شرک کی وجہ سے ہیں کافر شرک کی وجہ سے ہیں جاننی لیکن اس طرح پرانی مسجد کے اعتبار سے وہ مشرقی نے کی لومی لحاظ سے وہ کیا ہے مشرق ہیں پھر اس اصطلاح کے کائن کرنے کی وجہ کیا ہے کہ ایک وہ بھی شرم کرتے ہیں یہ بھی شرم کرتے ہیں تو اگر تازہ نے چونکہ ہر فریق کے لیے الگ الگ حکم دینے تھے تو پھر اگر اصطلاح میں سب کو مشرکین کہا جاتا تو جس وقت الگ الگ حکم آ رہے تھے مشرکین کے نفظ میں سب نے کیا ہو, ہو جانا تھا داخل ہو جانا تھا مثلاً ایک وقت ایسا آیا کہ جس وقت میں مشرکین کے ساتھ لڑائی کا کہا گیا ہے اور اس وقت ابھی آلی کتاب کے ساتھ لڑائی کا حکم نہیں بلکہ یہ حکم ہے کہ ابھی آلی کتاب کے ساتھ لڑائی نہ کرو تو بے اگر مشرکین کے نفظ میں آلی کتاب داخل ہو جاتے تو یہ وقت یہ حکم دیا گیا کہ مشرکین سے لڑو تو لازمی مانا یہ بنتا کہ پھر یہود سے بھی لڑو اور نشالہ سے بھی لڑو کیونکہ یہ مشرقین کے لفظ میں داخل ہوتے لیکن مقصد یہ تھا کہ مشرقین سے لڑائی ہو اور ابھی یہود اور نشالہ سے لڑائی نہ ہو تدریجی طور پر خدا الکریم نے مختلف فرقوں کے ساتھ لڑائی کا حکم دیا ظاہر بات ہے اکٹھی لڑائی شروع کرنا سب سے یہ مشکل ہوتا ہے اس واسطے تدریب کی بھی ہے پہلے مشرقین کے ساتھ لڑائی یہودیوں کے ساتھ موجے اور یہودی اپنے معاہدے پر قائم اور یہ یہودیوں کے ساتھ لڑائی جائز نہیں مشرقین کے ساتھ لڑائی کا کیا ہے حکم ہے تو لہذا یہ ضرورت تھی کہ اصطلاح الگ الگ مکرم کی جائے اگر ایک ہی اصطلاح ہوتی سب کے لیے تو پھر بڑی پریشانی بن جاتی جب کہا جاتا مشرقین سے لڑو تو لازم آ جاتا یہودی پر مشرقین ہے ان کے ساتھ بھی لڑو صرف مجوس بھی مشرق ہے صابین کے بھی کئی سارے گروہ مشرق ہیں ان کا نام الگ ہے ان کا نام جو ہے وہ مشرقین عرب کا الگ ہے اس کی وجہ سے بھی یہ ہے کہ پرانی مجید میں یہ تنوع تو کیا الگ الگ نو تو سامنے رکھے مجوس اپنے آپ کو مجوس کہلاتے تھے ان کے مجوس کہلانے سے کسی قسم کے فرق پیدا نہیں ہو یہود اپنے آپ کو یہود کہلاتے تھے چلو ان کو یہود کہا تھا بے شاپ کوئی فرق نہیں پیدا لیکن مشرقین عرب اپنے آپ کو ہونافا کہلاتے تھے سمجھا مشرقین عرب اپنے آپ کو ہونافا کہلاتے تھے تو لہٰذا ان کا نام بدلنے کی کیا تھی ضرورت تھی کیونکہ ہونا پا کا بڑا ہوتا ہے مباحدین تو عید والے تو اللہ تعالیٰ ایک طرف ان کو ہونافا مانتا تسلیم کیا جاتا کہ یہ ہونا ہے پرانی مجید میں اور دوسری طرف کہا جاتا تمہارا یہ شرک یہ غلط ہے تمہارا یہ شرط یہ کیا ہے غلط ہے تو جب نام ان کا دیا گیا ہونا پا کا تو پھر ان کی شرک کی تبدیلی ہو سکتی کیونکہ تو مواحد تسلیم کر دیا گیا ان کو تو مواحد مان دیا گیا جب ان کو مواحد مان دیا گیا اس کے بعد پھر ان کو کہنا ان, ان کو کہنا کہ یہ تمہارا شرک ہے یہ غلط ہے یہ تمہارا شرک ہے یہ غلط ہے یہ بات ماننی چکی تھی یہ حاضرہ مسئلہ دین ارب جو ہیں ان کا نام رکھا گیا مشرقین کیونکہ وہ اپنے آپ میں کیا کہلاتے تھے انہیں باغ کہلاتے تھے یہودی شرک کرتے ہیں یہود کے لبل میں کوئی ایسی بات نہیں پائی جاتی جو ان کے مباحث ہونے پر کیا غلط لوگ کریں نصارا اپنے آپ کو نسارہ کہتے ہیں اس لفظ میں کوئی ایسی بات نہیں پائی جاتی جو ان کے مباحد ہونے پر ملال کرے مجوس اپنے آپ کو مجوس کہلاتے ہیں اس لفظ کے معنی میں کوئی ایسی بات نہیں جو ان کے مباحد ہونے پر ملال طور کریں البتہ وہ جو اپنا نام رکھے ہوئے تھے ہو نہ پا تو وہ ایک ایسا لفظ تھا جو ان کے مباحد ہونے پر ملالت کرتا تھا اور ان کا مباحد ہونا تسلیم نہ تھا اس واسطے ان کا نام بدلنے کی ضرورت تھی باقی کسی فری کا نام بدلنے کی ضرورت تو نہ تھی تو چونکہ مشرقین کا نام بدلنے کی ضرورت تھی یہ جو عرب کے مشرقین تھے ان کا نام قرآن مجید نے اپنی اصلاح میں کیا رکھ دیا مشرقین رکھ دیا اس کے بعد پھر آہ کتاب کی, کی عورتوں کا ضمیہ اور آہر کتاب کی عورتوں سے نکاح اس کو حلال کہا نہ مجوس کی عورتوں سے نکاح تو حالات کہا نہ صاف کی عورتوں سے نکاح تو ہرا رہا تو شرکت کے اندر بھی پایا جاتا ہے اس واسطے کر کے وہ اپنے اندر قائم رہ گئے اور مجود کی عورتیں ان سے نکاح جائز رہی اور حدیث آ گئی کے بارے میں کہ آپ یہ کتاب والا طریقہ جاری کرو لیکن ان کے ذریعے نہ کھاؤ اور ان کی عورتوں سے نکاح بھی نظرو صاف حدیث آ تو تو کہہ ہر قید کو تو مشرقین کے حکم میں داخل کر دیا جائے گا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے اب یہ چند اصطلاحات میں نے ذکر کر دی ہے کہ ایک ہے بجرگ کی اصطلاح مجوس کی اصطلاح صابین کی یہود کی ایک اصطلاح پرانی مجید کی اور بھی ہے وہ اصطلاح ہے اللہ دینا آمرو کی کہ جو نبیر اسلام کو گرما پڑھ دے ان کا نام کیا ہوتا ہے اللہ دینا ہوتا ہے وہ ان کا نام مفرد نہیں ہوتا ان کا نام مجوس نہیں ہوتا ان کا نام عاری کتاب نہیں ہوتا ان کا نام یہود نہیں ہوتا ان کا نام نصارا نہیں ہوتا بلکہ ان کا نام کیا ہوتا ہے عد الینا ہوتا ہے چنا سے مجید کے پہلے پاری کے اندر جب یہ آیت آئی ان دینا آ اس آیت کی تفسیر میں کئی علمان ہیں یہ لکھا کہ اس سے مراد ہے عبدینہ آ منوب اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو زبانی نبیر اسلام کا کلمہ پڑھنے کا اقرار کرتے ہیں اور نبی اسلام پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں کیونکہ آگے رفظ آئے ان آدلو ودین آلو ودن سارا وسابر ون آمنا فردا اگر یوم راخر پہلے ادین آلو آیا پھر عالی من آمر فرداگر یوم آیا تو جن کا زبانی دعویٰ ہے ایمان کا اور جن کا زبانی دعویٰ ہے یہودی ہونے کا جو حقیقت میں ایمان رکھتا اور کتنے دن بھر اور ایک کام کرتا ہوگا اس کو ادھر مل جائے گا کہ رکھ اور ان کے اوپر کوئی خوف اور ان کے انہیں کافی نہیں کھانا تو گویا کہ یہ ہو کر فریب ہو گیا کسی کا نام یہود کسی کا نام نسارا کسی کا نام مجود کسی کا نام گجرے اور کسی کا نام ہو گیا اندر زینا عام اور اندر زینا عام کا مسکار وہ لوگ ہوں گے جو کہ ظاہری طور پر گرما اسلام کا اقرار کرتے ہیں حقیقت میں وہ صحیح مانے میں مسلمان ہوں یا کہ مسلمان نہ ہوں وہ سارے کے سارے اندر جینا عام آن دور لوگت... کر حقیقی ایمان نہ ہونے کی وجہ سے آکام آخرت میں اور ان جی کی کام اور آغام آفرت کے لحاظ سے وہ جھنڈی لیکن آکام ہے دنیا کے لحاظ سے کیونکہ ان کا لطبت جینا عامعلو کا ہے تو لہذا دنیاوی آکام کے اعتبار سے ان کے وہی آکام ہیں جو کہ باقی مسلمانوں کے حکام ہے تو جو حکم باقی مسلمانوں کے ساتھ مختلف ہوگا تو ظاہری آکاموں کے بھی یہی گے اور خود یہ بات نبی اسلام کے زمانے سے ثابت ہے مناز کافر قاتل ہے اللہ کہتا ہے پھر در کے رس من النار ان کو سزا باقی کافروں سے کیا ہے زیادہ ہے کافر وہ بندہ ہے اور سوری بما دوا سے پور کے قرآن مجید کے اندر ہیں اس کے باوجود نبی ر سلام نے ان کے خاص معاملہ مسلمانوں والا کیا ہے اگر وہ کوئی کام کرتے ہیں ذریعہ ان کا کام قبول کیا گیا حتیٰ کہ ندی ر سلام کو ذہیا کام آپ نے یہاں تک جاری کیے کہ نماز جنازہ بھی نبی رسامی عبداللہ بن نے ربئی کی پڑھی لیکن نماز جنازہ کیا ہے نماز جنازہ میں یہ دعا ہے کہ ایسا کب کیا نئے اس کو جنم کی سزا نہ دے بلکہ اس کو بخش تو یہ ظاہر احکام کا تقاضے کا لحاظ کر کے آپ نے نماز جنازہ پڑھی لیکن اللہ نے بتا دیا کہ یہ حکام آپ لگنے سے ہے یہ نماز جنازہ پڑھنا یہ کیا بنتا ہے حکام ہے آہت میں سے بنتا ہے جہازہ نوازے دلازا نہیں پڑتی برا تک والا قبریں مر جائے تو اس کی قبر کے اوپر کھڑے ہو کر دعا کرنا کہ یاد ہے اس کو بچ دے تو یہ کام اس کے لیے نہیں کرتا تو گویا کہ یہ چیزیں خدا و نکری منع کی ہیں جن کا تعلق آکام آفت میں سے ہے اس میں ان کو مسلمانوں کے حکم میں رکھ کر ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے باقی سارے معاملات ان کے اندر ان کے ساتھ وہی ہوں گے جو کہ باقی مسلمانوں کے ہیں اس واسطے یہ تو تعبیر کرتے ہیں ہمارے بزرگ آدھ کتاب کے حکم میں مطلب یہ ہے کہ جیسے آدھ کتاب جائیں گے جہنم میں زبی ان کا آدال ہے جائیں گے جہنم میں ان کی عورتوں سے نکاح کرنا کیا ہے آدال ہے اسی طریقے سے جائنگی جہنم میں سمجھ بات یہ کافر ہیں یہ مشرک ہیں ہے کو بھی آپ کے لحاظ سے لے کر ان کی عورتوں سے نکاح کیا ہے جائز ہے ان کا ذبیہ کھڑا کیا ہے جائز ہے پھر ہمارے یہ جو کلمہ پڑھنے والے ہیں ان کا ذبیہ ذبح کرنے کا طریقہ وہی ہے جو بابا کی مسلمانوں کا ہے بے خطاب ہوں کے ان کا ذبح کرنے کا طریقہ بھی یہ نہ تھا آج کتاب کا طریقہ ذبح کرنے کا یہی ہے اور ہمارے مسلمانوں کا کہ اللہ کا نام لے کر چری چلائی جائے اور ذبع مصروع کو نکالنے کی کوشش کی جائے جتنا نکل سکے مشرقین کے سما کرنے کا یہ طریقہ بھی نہ تھا تو جن لوگوں کا یہ طریقہ ہے اب وہ لوگ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ملت صبافیہ پر قائم ہونے کا طریقہ بھی سما تو ان کا ٹھیک ہے اور وہ اس ملت صبایہ کے اوپر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں جس ملت صبایہ کا حکام اسلام کا اعتبار کیا گیا ہے اگر کوئی دوسرے دعویٰ کرتے ہیں اپنی مدت صمافیہ ہونے کا اس کا تجربہ نہیں کیا شریعت نہیں ان کو تو کہا گیا ہے کہ یہ تم سے کیا ہے تو جو آدمی مدت صمافیہ کا دعویٰ کرے اور اس کی اوپر جاری کرنے کی کوشش کی گئی ہے نبی علیہ السلام کو بعض باق اوقات کہا گیا کہ فلاں کافی آپ کی بے عدی کی ہے منافق نے حکم کیوں کہ ہم اس کو قتل کریں پر میں نہیں میں ان حکم قدر آؤں نہیں کرتا لوگ یہ کہے گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی کو بھی کیا کرتا ہے قطر کرتا ہے اگر نے آشر دیکا ربی اللہ اور عنہ کو بدنام کیا لوگوں نے قرآن اندازوں دل کو دیکھ کے اس وقت من کن جن لوگوں نے عائشہ صدیقہ پر الزام لگایا ہے وہ تمہیں میں سے کیا ہے جماعت ہے ان کو بنکل سے خالص خدا غریب نے نہیں کیا تو یہ نبی علیہ السلام کے زمانے کے اندر اگر طاشتہ سیکا پر پہتان لگانے والوں کو اس وط المن کل کہہ کر یہ واضح کر دیا کہ محمد مسلمت کے اندر کیا ہے داخل ہے پھر نبی ندی السلام کی حدیث کم قیامت کے دن لوگ جب پیش ہوں گے اور فیصلہ ہونے والا ہوگا تو فرمایا کہ یہ امت ہوگی اور اس امت میں منافقین بھی ہوں گے سمجھی بات اور پھر منافع کریم سامنے آئے گا پھر ہر مناظپور کی صاف نفت ہے اس امت کے اندر مناسب افراد بھی اس کو کیا ہوگے موجود یہودیوں کو الگ کر دیا جائے گا نسارہ کو الگ کر دیا جائے گا بجر کو الگ کر دیا جائے گا لے کر مناظر کو امت مسلمہ کے ساتھ رکھا جائے گا اگر کسی جنت میں داخل نہ ہونے دیا جائے گا لیکن اسی وقت تک ان منافقین کو امت مسلمہ کے ساتھ رکھا جائے گا نبی علیہ السلام نے کہا القدریہ المردیا اور دلریا مجروس ہار دے امر مردیا اور کدریا کس امر کے مجبور ہیں تو حاضر امت سے خارج نبی اسلام نے نہیں کیا میری سفارش میری امت کے ان افراد کو پہنچے گی جو اللہ کے ساتھ کیجیے وہ شریک کو نہیں بڑھاتا تو گویا کہ جو اللہ کے ساتھ شریک بڑھاتا ہے وہ ہے نبی السلام کی امت میں سے تو نبی جن کو اپنی امت سے خارج نہیں کرتے شرک آپ ظاہر کرتے ہیں ان کا اجزا آپ ظاہر کرتے ہیں تقدیر کا انقلاب نبی علیہ السلام ظاہر کرتے ہیں یہ ساری باتیں ظاہر کرنے کے بعد جن کو ہم کفت سمجھتے ہیں اور جن کی وجہ سے بندہ مختص فنگار ہوتا ہے نبی علیہ السلام ان کے یہ بات ذکر کرنے کے باوجود ان کو اس امت کے اندر داخل سمجھتے ہیں ان کو اس امت سے خارج غلط نہیں کرتے لانا آگرہ امت اب رہا اس امت کے پچھلے اس امر کے پہلو کو کیا کریں گے دازت کریں گے تو نبی نے سامنے کا نفل سے ذکر کیا کہ وہ اللہ سے ڈالے گی لے کر ہوں گے تو آخر وہ حضرت امت اس امت کے پچھلے پہلو پر کیا کریں گے لازت کریں گے جب اللہ کا نبی ان کو اس امت سے خارج نہیں کرتا اور ان کے یہ حال ذکر کرتا ہے اللہ کا پیغمبر اور یہ حال گندے عمر کے موجب جہانوی ہونے کے موجود بخار ظاہر کر کے بھی اللہ کے پیغمبر بھی جب ان کو امت سے خارج نہیں کیا تو پھر ہمارے اندر یہ ضرورت نہیں پائی جاتی کہ ہم ان کو امت سے پھر کیا کرتے خارج کر دیں تو کرتے امت سے وہ خارج نہیں کی تو پھر ان کا ضریعہ جائز ہے ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا پھر کیا ہے جائز ہے یا تو کوئی آدمی حدیثیں ایسی نکلائے گا کہ نبی رسان کو حکومت سے خارج کیا ہے تو پھر تو ہم بھی حکومت سے کیا کرنے گے کی خارج کریں گے اب یہاں دو چار حوالے بھی میں دکھا دیتا ہوں بعض غلط آگے یہ قاضی سناؤ کا سب پانی پتی راہ محلہ یہ حضرت مرزا بدت جانے جانا شہید رہے محلہ کے مریض ہیں حضرت مرزا مدر جانے جانا آگے خبر کیا ہے شہید حضرت الرزا مدر کو شہید کس نے کیا تھا آدت شہید سمجھی بات <coughs> اور یہ شہید ہوئے شیعہ کی طرف سے حضرت مرزا مدر جانے جانا یہ آدت شہید کے ساتھ سخت مقابلہ کر رہے تھے یہ کاجا کا سب پانی پتی رہا ہے مہردا انہوں نے کتاب لکھی ہے اب سیف المسروم اور پوری کتاب آج اتو کے رد بھی لکھی ہے سمجھی بات لیکن یہی انہوں نے اپنی تفصیل کا نام رکھا تفصیل مظہری اپنے پیر و مرشد کے نام اغرت مظہر کے نام پر سمجھی بات شیعہ کے یہ دونوں مخالف ہیں ان کے پیر و مرشد بھی مخالف ہیں یہ بھی آج ان دشہیوں کی کیا ہے مخالف ہے کہتے ہیں کبائر اور رس گاہ سے براتے گا کبیرے گنا تین مرتبہ پہ ہوتے ہیں اب مرتبہ اولا بھائی اکبر اور قبائل مرتبہ اوزا ہے اکبر قبائل اب اشرا ملا عملہ کے ساتھ شریف بنانا اسی کے ساتھ ہر وہ شہر ضاحل ہوتی ہے جس میں ماں گاہ نبی کی تقزیم آتی ہو اور وہ تین دلی کے ساتھ ثابت ہوئی ہو اس کی تقزیب جس پہ آتی ہے وہ بھی اشرام کے ساتھ لاحق ہے انما تقزیر بند سریحن بلا تعبیر وہ تقدیب ہے ان باتوں کی تقریب سری اور تعبیم کوئی نہیں اس کا نام تو کیا ہے غبر او تابی اور اگر تعبیم کے ساتھ ہے وہ تو پھر اس کا نام ہوا اور بکت ہے اس کا نام اور کہ ہے اور اقبال نوافظ جیسے یہ راضیوں کے کئی اخبار ہیں ور خوا ور تبری ور مجسمہ, ور مجسمہ ور تو یہ کہتے ہیں کہ ان کا یہ سارا کام جو ہے نا یہ تو ابھی ہے سمجھی بات اس بات اس کا نام ہوا بکیں گے اس کا نام ہم کھر اور نہیں رکھیں گے حالانکہ یہی کالی سناؤ کا سب کاری متی رہے مدد یہ ایک وعدہ ہو گیا نا انہوں نے ان کے بار کو بدت قرار دیا ہوا قرار دیا قہر اور کرار نہیں دیا حالانکہ خود اگر اگلی بات ان کی ضائب ملتا نوافذ نبی اسلام نے کہا تھا کہ میری نفت صاف اللہ کی کتاب مل جاتی کرے اس کا مثال نوافذ ہے یدید بے کتاب ملتا یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ تاب اللہ کے دس جو اور تھے ان کے علاوہ اور ہر عثمان ان کو نکال دیا تھا اور یہ کہتے ہیں کہ سورہ آزاد سورہ بکرہ بھی برابر تھی مستمحل میں نیت نبی کا مزدار میں بارے تشمیر کے مقدم ہے محفرا اچھا جی اور یہ جو آیت ہے جس کے بارے میں یہ تفصیل دیکھ رہا ہوں اس آیت کے وہ ایک مشاہدہ ہے مستحد میں حرمت دلّا کے ہے تو یہ بابس کے یہ مانتے ہیں کہ یہ جو رابطی ہے یہ کتاب ملر کے اندر زیادتی کرتے ہیں اور کتاب مندر کی تعریف کی یہ قائد ہے یہ تسلیم کرنے کے باوجود یہ رابیوں کو آدھی ہوا اور آدھی فکر قرار دے رہے ہیں اور ان کے اوپر وہ کفر کا بدوا یعنی جس کہر کی وجہ سے بندہ اقام اسلامیہ کے لگنے سے خارج ہو جائے ایک ہے کفر جو کہ فروغ بننا کا گجر ہے وہ تو ہے ان کے اندر لیکن جس وجہ سے وہ ملت سے اس عمر سے کیا خارج ہو جائے یہ کفر کا بدوا نہیں لگاتے یہ مانتے ہوئے کہ ان کتاب کے اندر تعریف کر کیا ہے اور کرتے ہیں تو یہ جو لوگ کافر کہتے ہیں تو یہ کابل کہنا ہم بھی کافر کہتے ہیں لیکن ہمارے نزدیک کافر ہونے کا مطلب یہ کہ آقام آفت کے بعد وہ کافر ہے رہ گیا امت کے اندر داخل, داخل ہونا یا نہ بات ہے سمجھ بات رہ گئی امت میں داخل بلتی دی کہہ دیں گے آل آواز کہہ دیں گے نماز ہم کے پیچھے نہیں پڑیں گے کہ ان کو کی نمازوں کو کے ہم آم عبول ہو نہیں لیکن باقی جو حقام اسلامیہ ہیں ان حکام اسلامیہ میں وہ ہمارے ساتھ شریف ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پر ایک بات آتی ہے تھوڑی سی بات کر ہوں تفصیلات نہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مختلف ہو جاتے ہیں تو ببل کا اقتدار ان کا زبیہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے محتاد ہونے کا فتوہ کسی نے دی دیا کسی نے دی نہ دیا وہ تو لمح ہے اور زبیہ کے حالات ہونے کا فتوہ بھی کتابوں کے اندر کیا ہے موجود ہے فتوا مختلف جادبہ میں موجود ہے میرا یہاں صرف ایک سوال ہے کہ اگر واقعی یہ مرتب ہیں تو پھر ان کے ساتھ سارے معاملات متدین والے کر لو تو پھر ان کے اوپر بشک مرتد کا بدلہ دو پھر ہم سوچنے کے لیے تیار ہیں کہ کی کیا باقی یہ مرتض ہے یا کہ نہیں لیکن مرتض کے جو باقی زبیہ کو چھوڑ کر نکاح کو چھوڑ کر باقی سارے مرتدین کے جو بدلے ہیں وہ تو جاری نکیے ہے صرف اس ایک معاملے کے اندر ان کو مرتب کا رات دے کر کہا جائے کہ ان کا ذبیا ٹھیک نہیں مرتب آدمی جس وقت ہو جاتا ہے ماں اس کی ملک میں نہیں رہتا سمجھی بات جو مال ہے اس کا جو آدمی مستب ہوتا ہے وہ مال اس کے ملک میں نہیں رہتا جب وہ مال اس کے ملک میں نہیں وہ مال اسے خریدنا یا اس کے اوپر کوئی چیز بیتنا یا جس گاڑی کو اسے خریدنا ہے اپنے اس مال کے ساتھ جو اس کے ملک میں نہیں اس گاڑی کا جب سفر کرنا تو یہ تناؤ ساری بات تو یہ ساری بات اگر کوئی آدمی چلا دے تو پھر ہمارے ساتھ بات کرے تو ہم اس کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہے جی کر, کر یہ ساری باتیں نہیں چلائی جا سکتی کپڑے ان سے خرید کر پہلے جائیں بات دال ان سے خرید کر کھائی جائیں گوشت بھی کھاتے ہیں تین لوگ دال ان سے خرید کر کھائی جائیں کپڑے ان سے خرید کر پہلے دیں اور گاڑی ان کی انڈسٹری اوپر سوار ہو کر کیا جائے تو ساتھ مرتد کی کہا جائے تو یہ متدین والی جس کو حکام ان کے اوپر خود جاری نہیں کرتے تو لہذا ہمیں مجبور کرنے کی ضرورت نہیں کہ ہم ان کے اوپر مرتد والے احکام کیا کریں جاری کریں اور زندگا اگر اعتداد سے بدتر ہے جیسا کہ بعض لوگوں نے زندگی کا فتوا دے کر کہا تو اگر یہ احتساب سے بدتر ہے تو پھر جب مرتد کے وہ حکام ہے تو پھر زندگی کو یہی حقام ہونے چاہیے لیکن باہر کیس یہ شکر آگے بات بڑھتی ہے تو پھر آگے کو بچانے کے لیے تیار نہیں تو صرف ایک زمیہ کے مسئلے میں یا آپ ایک احساس کے اور یا مسلمانوں کی اور دوسرے مشرقین جو ہے ان کے ساتھ نکاح کے مسئلے میں اختلاف تو یہ پھر مناسب نہیں یا تو بسوا چلے تو عقید تک چلے اور اگر ابھی تک نہیں چل سکتا تو پھر اس کو سوچ کر بدوا دینا چاہیے کہ کیا ہم اس فدلے پر چل سکتے ہیں یا کہ نہیں چل سکتے تو ظاہر آسان ان کے یہ جاری ہوں گے عل اسلام کے آخرت کے اعتبار سے عامر کو کافر بھی مانتے ہیں جرنی بھی مانتے ہیں محبت فرناز بھی مانتے ہیں وہ ساری باتیں ہم مانتے ہیں لیکن وہ آپس میں سے وم سرو میں ظلم ورم الفتہ والا اور لاملم ایم والوں یہ درمیان میں ترغیب ہے نماز کی غروب کی اس جنابت کی وغیرہ زیادہ یا نسموں کی بات نہیں دیکھو نا یہ اصلاح نفس کے لیے کئی دفعہ یہ بات درمیان میں آ جاتی ہے ان کو امور مسلیہ کہا جاتا ہے اے ایمان ایمانداروں جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو موت بھولو ہاتھ دھو لو پوریوں تک سر کا مزہ کر لو اور پوچھ بھولو تخر تک ایک بات تو ہو گئی ہے پھر جملہ پوری تفصیلات جو ہے نا اس کا تو موقع بھی نہیں ہوتا یہ مولو کا مسئلہ بھی ہوا موہ ہونے ہیں ہاتھ ہونے ہیں سر کا مزہ کرنا ہے آگے نب ہو جائے باہر یہ جو اردولا کا مسئلہ ہے اس میں کراسے تین ہیں ایک کرا سے باہر جھولوں کو مل رکھا ہے دوسری گرا سے باہر جھولا کو مل رکھا ہے اور تیسری گراس ہے باہر جھولے کو ہے کل کتنی ہیں تین ارجور کم والی کراعت کے بارے میں کہا گیا کہ یہ قرآ ہے صرف چند افراد کی جس کو کلا کے شازہ کہا جا سکتا ہے لہذا اس کی اوپر کو پاس کرنے کی مجھے ضرورت ہو نہیں دو کراطے جو ہے نا ارجولا والی کعت بھی اور ارجورے والی کراط بھی یہ دونوں کراتے متبادل ہے سمجھی بات اور سنت و جماعت کا موقف یہ ہے کہ ارجولہ والی کراف یہ پاؤں کے دھونے کو لازم کرتی ہے اور اب جوڑے والی اقراض کو اس پر عمل کریں گے آپ تشہیوں کا موقف ہے کہ اب جوڑے پورے والی اقراض مسے کا مسو لیتی ہے کہ پاؤں کا مسئلہ ہونا چاہیے اور اب جلا پور والی گراس اس پر ہم کیا کریں گے ہمارا کریں گے تاکہ دونوں کا معنی ایک بنے تو آپ یہ تشہیو جوڑے کی طرف ہر جورا والی اقراض پر لوٹاتے ہیں آپ سمندر پر جماعت اب ڈولا کی طرف آج ڈولے والی کلاس کو لوٹاتے ہیں آپ ان تشہیوں کا موقف اس جگہ بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ آ جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ روزے کے بعد آ گیا آج ڈولہ تو روزے بھی مجبور آر ڈوے بھی اس پر معصوب ہو کر مجبور تو سر کا بھی مسا اور پاؤں کا بھی کیا ہے مسا ہے سر کا بھی مسا کر لو اور پاؤں کا بھی مسا کر لو دیکھن تو کلاس ہے آج ڈھولا والی ایسا ہوتا رہتا ہے کبھی اصل ہوتا ہے نفز پر اور کبھی اصل ہوتا ہے مہر پر تو اوسے بیتبار نفر کے مجرور بیتبار مہد کے منصور پڑھتے رہتے تو مجرور لفظ و منصور محرن مفور بھی غیر سری جار مجرور بل بفران تو یہ سارا تم پڑھتے رہتے ہو تو یہاں بھی یہ ہر جلا جو ہے اس کی جو نصب ہے وہ کے محال پر اطب ہونے کی وجہ سے ہے تو کبھی لفظ پر اطب ہوتا ہے اور کبھی محال پر کیا ہوتا ہے اطب ہوتا ہے یہ ہے آدھے دشہیوں کی تقریر اب سکنت و جماعت کی تقریر کے جس وقت آپ جوڑا پڑھو تو اطب کرو مجوہ اور ایڈیا پر آپ جوڑے پڑھو سب بھی کرو کروڑا اور ایڈیا پر تو مجوہ اور ایڈیا پر جب اطب کریں تو پھر تو اس کو منصوب پڑنا چاہیے تو آج آرسو نماز نے یہ کہا کہ یہ جن جماعت کی بن رہی کہ پڑوسی کیونکہ روسے مجبور تھا تو اس کے پڑوس کی وجہ سے اب دونوں مجبور کر دیا گیا ادھر اس کا وجود ایڈیم پر ہے روسے پر اس کا ادب نہیں اب یہ جو آج نے جماعت سے بات کہی جن جماعت کی تو بعض اوقات اور حق ہوتا ہے کہ کرنا منسوب پڑھا جائے پڑوس میں چونکہ مجبور ہوتا ہے اس پڑوس کا لحاظ کر کے اس کو منسوب پڑ دیا جاتا ہے اس کی مثال مم مادا کا ذا رہ من, من من ہو پکا جاتے کا ہے تو زا مذاق را ہے راہ من مزاف لے ہے ماہ ربت زا کی ہے تو زا کی جب یہ سبت ہے تو ذا تو منسوب ہے تو آگے پھر مارا من ہونا چاہیے لیکن کیونکہ راہ من ساتھ مجرور ہے اس کے پڑوس کی وجہ سے کیا ہو گیا ذا راہ من مارا من آ یہ کور کس کی ہے زا کی ہے تو بولا کے بعد اوکات ایسا ہوتا ہے کہ حق کرنے کا یہ ہے کہ اس کو مضبوط یا منسوخ پڑو پڑوس پڑوسی کیونکہ مجرور ہے تو اس پڑوس کی وجہ سے اس کو مجرور پڑھ دیا جاتا ہے یہ تقریر کی آپ صرف جماعت نے اب عادت شہید کی طرف سے اطلاع آ پہلا اجلاس سجاد ناوی نے دیکھا ہے کہ ڈر جواہر کی دام فر کلام ہے ڈر جواہ کی دام فر کلام یعنی یہ غیر پھنسی ہے تو ظاہر معاذ ہے کہ قرآن مجید کے اندر کوئی ایسی ترکیب جو کو غیر فساد کی طرف لے جائے وہ ترکیب ٹھیک ہو نہیں اور جاجنا بھی کہ یہ بتوا ہے کہ جر جوال کی کیا ہے غیر حصی ہے دوسرا احساس واقعی کلام عرب کے اندر جوال کی کہیں کہیں ثابت ہے لیکن یا ناٹ میں یا تاکید میں اور یہ عطف کا مقام ہے عطف کے اندر جر جو کی ثابت ہو نہیں تیسرا احساس کہ ڈر جوال کی ایسی جگہ بنائی جاتی ہے کہ جہاں انتباس کا امکان نہ ہو اور جہاں اقتباس کا امکان ہو تو وہاں جہاں جوارکین نہیں بنائی جاتی اور یہ مقام اتباس ہے کیونکہ ایک فریق ماؤ کے دھونے کا قائد ہے اور ایک فریق ماؤ کے مسے کا قائد ہے ایک فریق بھی عربی عبادت سے ایک معنی سمجھتا ہے دوسرا فریق بھی عربی عبادت سے سمجھتا ہے امتباس آ رہا ہے پتا نہیں کہ پاؤں کے دھونے کا حکم کے مسے کا حکم تو جل جب کی وہاں ہوتی ہے جہاں اجتماع کا مقام نہ ہو اور جہاں اجتماع پیدا ہوتا ہے لہذا یہاں دردوال کی نہیں ہو سکتی تو یہ کتنے اعتراض ہو گئے تیر اب ہر ایک اعتراض کا بات اور تیر یہ ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں کہ جداج نہ بھی نے دیکھا ہے کہ جلدوال کی جان پھر کلام ہے لیکن سی بھ اور اسپش دونوں نے دردوال اس کو اشار عرب نقل کر کے کلام عرب کے اندر ثابت کیا ہے اصل بات یہ ہے بندہ اور وشوال کہ سجاد نبی تک کلام عرب پورا پہنچا نہیں اسے جلدواہر کی زیادہ دیکھی نہیں اور ان تک کلام عرب پہنچا ہے کئی شہروں کے اندر نے بتایا کہ قرآن شہر کے اندر جل جمال کی قرآن شہر کے اندر جل جمال کی تو گویا کہ کلام عرب کے اندر جل جواہ کی کافی مسلمت ہے تو لہٰذا اس کو غیر پھنسی کہنا یہ سنجاد کی ذاتی رائے ہے اب اور سیوا اس کو غیر فصیح نہیں کہتے لہٰذا جر زبان کی بنانے سے یہ کوئی خرابی لازت نہیں آتی کہ پرانی مجید کی آج کا ایک ایسا بانا بن جائے جو کہ غیر فصیح کی طرف جاتا ہے رہ گیا کہ جر زبان بھی دو مقام میں آتی ہے یا نارتھ میں یا تاکید میں تو ہم کہتے ہیں کہ پرانی مجید کی ایک اور رائے ہے اس آیت کی تنقید میں بعض علماء صدقین نے جلدوار کا ذکر کیا ہے اور مقام اتب کا ہے مقام بھی کیا ہے اتب کا ہے سورہ الواقعہ میں نبز ہے بحور این یہ ہماری کی ہے بعض لوگ کی ہے بہن این تو لوگوں نے کہا کہ پہلے حالات ابھی اکوا بن واری کا یہ سارے مجبور ہیں بکا سن وفادیا ط وضاح میں تے رض وہ سارے مجبور تھے اس مجلور کی وجہ سے یہ بھی کیا بن گیا مجلور بن گیا اگر یہ ادب ان پر نہیں تو لوگوں نے کہا کہ یہ ادب کس کی ادب تو نہیں لیکن یہ ڈر کس کی وجہ سے ہو گئی ہے پڑوس کی وجہ سے ہو گئی ہے تو گویا کہ مقام ادب میں خود پرانی مجید کے اندر بعض لوگوں نے جلدوار کی بنائی ہے تو جیسے ایک دوسری جگہ جلدوار کی بنائی جا سکتی ہے تو اس جگہ بھی مقامی ہاتھوں میں جلدوار کی بنائی جا سکتی ہے رہ گیا تیسرا اس کا کہ یہ مقامی اقتباس ہے ہم کہتے ہیں کہ اگر ملو کی مشروعیت وہ اس آج سے شروع ہوتی تو پھر تو یہ کیا بنتا مقامی اقتباس اور بنتا واقع یہ ہے کہ ملو کی مشروعیت وہ تو شروع ہو گئی تھی ابتدائی اسلام میں جبراہید امین جب وہی لے کر آئے ابتدائی دور میں نبی اقمام کو نماز کا طریقہ بھی بتایا غلو کرنے کا طریقہ بھی بتایا اور صحابہ گرام سارے غروب کیا کرتے تھے تو گرو تو پہلے معلوم ہے اور وہ جو غروب کیا کرتے تھے اس میں وہ قوم کو دھویا کرتے تھے بلکہ اگر کسی کی ایڈی خوش رائے بھی تھی تو نبی علیہ السلام نے دور سے یہ لوگ کہتے کہ یہ تمہاری ایری جو خشک رہی ہے یہ کہیں دو سب کی آپ کے اندر جل جائے لہٰذا ٹھیک ٹھیک پانی پہنچاؤ تو گویا کے لوگوں کو پتہ تھا کہ پاؤں کو دھویا جاتا ہے تو جب پہلے پتہ ہے اگر اس آیت سے بلدو کا طریقہ ہم سیکھتے تو پھر تو چلو تم بات کرتے ہیں دیہات کی بلدو کا طریقہ تو میں نے ہے موجود ہے تو لہٰذا جان جبال کی بنا بھی دے تو استباع سے آپ پیدا نہیں ہوتا تو یہ آباد شہیوں کے جو تین سوالات ہیں ان تین سوالوں کا کیا ہے جواب ہے شروع کافی کے اندر ایک بات لکھی ہے لال امام جعفر صادق کا بدلا ہے کسی آدمی نے سوال کیا کیونکہ کئی لوگ مولو کو بات اور کرنے کی کیا ہے فائد ہے کہ مولو بات اور ہونا چاہیے جیسے چاہی بھی, بھی کہتے ہیں اردو کے اندر ترتیب کا ہونا ضروری ہے تو آج اتشوں کا بھی مطلب کہیں کہ اردو کے اندر ترتیب کیا ہے ضروری ہے تو سائز نے سوال کیا کہ فرض کرو ایک آدمی نے غلطی کی فارم پہلے دھو بیٹھا سر کا مسا بعد نہیں کیا تو اب کیا کریں تو جواب میں امام جعفر صادق نے کہ اس کو کہیے کہ سر کا مسا کر کے دوبارہ پھر فارم کھول دے تاکہ ترتیب قائم ہو تو یہ فروٹ کافی کے اندر ہی موجود ہے اس سے گویا کہ امام جعفر صادق کا یہ فتوا کہ سر کا مسا کرنے کے بعد پھر پاؤں کو دھو لے یہ کہا کاغذ پاؤں کو مسا بعد میں کر دے یہ کہ پاؤں کو دھو لے تو گویا کہ ان کی اپنی کتابوں سے بھی پاؤں کا دھونا کیا ہو جائے گا ثابت ہو جائے گا یہ ساری باتیں کرنے کے بعد ایک اور بات ہے ہم کہتے ہیں کہ یہاں علاق الفظ آیا ہے اور علاق الفظر جو ہے یہ کرینا ہے اس بات کا کہ یہ پاؤں کے دھونے کی بات ہو رہی ہے کیونکہ جو چیز منسوخ ہوتی ہے اس کے ساتھ روایت کا بیان ہوتا تو یہ علاقہ کرینہ بن گیا کہ یہاں اب جو ہے یہ منصوب نہیں بلکہ یہ کیا ہے موصول ہے ان کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ ان کا کیا ہے دھونا ہے تو فروٹ کافی کی باتوں کی سانس چاول ہو گئی اور پرانی مزید کے اندر کا جو پرندہ ہے یہ بھی ساتھ ثابت ہو گیا اب اس کے بعد ایک اور اجلاس وہ اخلاص یہ ہے کہ اگر اب جودا کا اتر بڑا وجوہا ایل یا پل تو درمیان میں بم سورو رو سے گن یہ ایک اجنبی کا فاصلہ بڑھے گا ہم کہتے ہیں یہ بات غلط ہے نہیں یہ اجنڈی کا فاصلہ بڑھے گا سر کا مزہ کرنا بھی گلو کی جو ہے جیسے ہاتھ دھونا منہ دھونا گلو کی جودا ہے سر کا مزہ کرنا بھی کیا ہے گلو کی جو ہے اس یہ واجربی کا فاصلہ نہیں بنتا یہ تو مسئلہ ہو گیا پاؤں کے دھونے کا یا پاؤں کا مسا پہلے بچپن کے اندر ہم یہ سنتے تھے کہ شیعہ لوگ پہلے پاؤں دھوتے ہیں بعد میں پتا چلا کہ میں پاؤں دھونے کو گرو کی جوش نہیں سمجھتے لیکن پاؤں ہوتے تو خراب ہیں نا اس واسطے کر کے پاؤں ہوتے ہیں پہلے تاکہ گرو سے پہلے پاؤں ہمارے کیا ہو پاس ساتھ ہو ہو جائے اس کے بعد پھر جب وہ گلو کرتے ہیں پھر پاؤں پر کیا کر لیتے ہیں مسا کر لیتے ہیں تو یہ پاؤں کے دھونے کو گلو کی جرض نہیں سمجھتے تو جب مجبور ہوتے ہیں پاؤں دھونے پر پہلے تو پھر ولو کی جز اس کو بنا دیا جائے کہ پاؤں کا دھونا جو ہے یہ گلو کی جلد ہے تاکہ دو دفعہ کام نہ کرنا پڑے ایک دفعہ پاؤں کو دھویا جائے اور ایک دفعہ پاؤں پر مسا کیا جائے جب قرآن مزید کی نش سابت ہو گیا پاؤں کا دھونا تو پھر اگر کوئی نس آ جائے کسی جگہ اور کہیں مسے کی تو وہ مسا ٹھیک ہو جائے گا تو فین پر مسا کرنا اس کے है میں نس آ گئی ہے है یعنی نہیں کہ وہاں حدیث متواتر ہے فین جو ہیں چمڑے کے ان کے اوپر مسا کا جواب وہ حدیث متواتر سے کیا ہوا سابت ہوا ہے تو جس وقت اور ایک نس ہوئی ہو تو پھر کسی متبادل کی وجہ سے تو ہم اس کو چھوڑو سکتے ہیں غیر متبادل کی وجہ سے ہم اس کو چھوڑو نہیں سکتے تو حفین پر مسا کئی لوگوں نے کہا کہ ستر روایتیں ایسی موجود ہیں جو حفین پر مسا کو ثابت کرتی ہے حضرت امام کو عدیفہ نے کہا کہ حفین کا مسا میرے سامنے اتنا واضح ہوا جتنا کہ سورج سور نہ میں واضح ہوتا ہے تب میں نے مسال الحفین کا کیا کہ ایک آل کیا ہے تو مسال الحفین کی روایتیں جو ہے متوازر رہ گیا مسال تو جور بین پر مسح کی روایتیں متواثر نہیں جور بین پر مسح کی روایتیں صرف تین ہیں اب وہ دوسرا شریف کی روایت عربت بلال کی روایت ہسمینا بن شوبا کی روایت بلال حضب مینار کی روایت میں اختلاف ویسے دو بھی اس کے اندر موجود ہے لیکن وہ لوگ تھوڑا ہے اطلاع یہ ہے کہ کہیں لفظ ففین کا ہے اور کہیں لفظ جوربین کا ہے سمجھ بات تو حض بنال کی روایت میں اختلاف جورمین کا لفل بھی, بھی ملتا ہے اور ففین کا لبل بھی ملتا ہے حض اب ابو شاہ جی کی روایت فن کے ناصل کیا ہے ذہی آج آ ایک روایت رہتی ہے حزب وغیرہ مینا شعبہ کی سنت کے کسی شخص پر اعتراض نہیں ہو سکتا تو سنعت کے اعتبار سے وہ روایت کبھی معلوم ہوتی ہے لیکن اگر کبھی ہو بھی جائے تو اہل خبر خبریں تو خبر باز کے ساتھ پرانی میں جن کی نسختی بوکیا سے چھوڑے دوسری بات رابی سارے سیکار لیکن لوگوں نے یہ کہا کہ امام ترمتی رہے ماحول کا اس کو صحیح قرار دینا اس کو ہم اس کو ہم کیسے قبول کریں جبکہ امام مسلم عبد الرحمان بن ماضی یا, یا بن میز ان میں سے ایک ایک بھی امام ترمتی پر بھاری ہے وہ سارے اس عزیز کو معلوم سمجھ کر زیب کرتے ہیں تو سن کے اندر تو راوی ٹھیک ٹھاک ہے لیکن بعض حدیثیں سے کے اعتبار سے بے شک ہو کبھی ہو لیکن معلوم ہے واقعی اس طرح کہ ہر موبیرہ بن نشوبہ کی یہ روایت ساٹھ آدمی نے نقل کی ہے تو ساٹھ میں سے اناسٹ کی روایت میں مفین ہے ایک راوی کی روایت میں غور بہن آئے راوی ادر سے سیکھا ہے لیکن اناسٹ آدمی نقل کرے مفین اور ایک آدمی نقل کرے جوربین تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ روایت کیا ہے معلوم ہے तो गोया के मुबीरा बिन शोभा की रिवायत सनद की वजह से नहीं कमजोर हुई अलबत् मारूल होने की वजह से यह रिवायत क्या हो गई कमजोर हो गई तो गोया की जौरबैन पर हम था की कोई ऐसी रिवायत जिस रिवायत के अंदर किसी किस्म की इज्जत न हो ऐसी कोई रिवायत पाई ही नहीं चाहती फिर जिस वक्त हम फुका की तरफ मैं तो हजरत इमाम माधे का फतवा यह सामने आया कि जौरबेन हो نیچے بھی چپڑا ہو اوپر بھی چپڑا ہو تخ نو تخ تو پھر متا جائز ہے ورنہ جائز ہو نہیں امام ابو حلیفہ کہ چلو اوپر نیچے ہو تو بہتر چلو کم از کم نیچے ہو اور جوربین سے کی نین ہو دو باتیں کم از کم نیچے چمڑا ہو اور دور بھی کیا ہو صرف ہو موٹی ہو مضبوط ہو جو کہ پنڈلی پر کھڑی رہتی ہے نیچے ڈرتی نہیں ہے بغیر مان امام شافی اور امام احمد رائے محمد کہ چلو چمڑا بالکل نہ ہو لیکن ضور کا شقینین ہونا کیا ہے ضروری ہے بین کبھی بھی یہی مطلب تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ جو جوربین شکینین ہے وہ حکم خفین میں ہے وہ حکم خفین میں تو گویا کہ حدیث کی وجہ سے جوربین پر مزے کا جواب ثابت نہیں ہوتا کفین پر مزہ ثابت ہوتا ہے تو جو حفین کے حکم میں آ گیا اس پر مزہ جائز ہو جائے گا اور جو حفین کے حکم میں نہ آئے گا اور پر بتا جائز رہا ہوگا تو عیمہ اربا اس بات پر متفق ہیں کہ وہ گورب ہیں جو حفین کے حکم میں آئیں آگے آتی کون سی ہے تو ایک نے کہا اوپر نیچے چمڑا دوسرے نے کہا نیچے چمڑا کم از کم تیسرے نے کہا کہ کم از کم موٹی ہونا کیا ہے ضروری ہے تو پھر بھی یہی کہا ایک جلد سفید کا بولا دوسرے نے شکین کا بولا بس, بس اتنا فرق ہے لہٰذا یہ جو, جو پتلی جرابے ہیں جن کو کوئی بھی حکم پیر میں نہیں مانتا تو ان پتنی جرابوں پر پھر مدعا کرنا اس سے وزو کوئی نہیں ہوتا جب وضو ہی نہیں ہوا کسی آدمی کا تو ایسے وقت میں اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے کیونکہ اس آدمی کا اپنا وزو نہیں ہے اب آئن کمانا کر دو تو پھر کچھ اور بات کرتے اگر تم کو غسل کی ضرورت ہو تو خوب بات ہو بیمار ہو یا مسافر ہو یا ایک تمہارا سزائے حاضر سے آئے या तुम औरतों किसान को भाषित करो पानी ना मिले करो बाकी का मट्टी का मुंह पर भी मान लो हाथों पर भी मान लो नहीं चाहता कि तुम पर दंगी रखे नहीं भी चाहता है कि तुमको पान करे और अपना एहसान पूरा करे तुम पर वाता रहा वस्त अफुल्ला शुरू पहले ये سمجھ لو کہ یہ جو سورت اللہ سورت الماحد ہمارے حضرت مرحوم قرآن مجید کا ترجمہ جسے پورا قرآن مجید پڑھنا ہو تو سننے میں آیا کہ سورت اللہ نام سے شروع کرتے ہیں سورت اللہ نام سے آخر تک وہ جو قرآن مجید کا حصہ ہے اس کے اندر زیادہ تر مثرت کوحید کا بھی آنا ہے قیامت کا بھی آنا ہے پہلے اسی کے اندر احکام کا بھی آنا ہے زیادہ اور آپ کام کا سمجھنا سمجھانا بھی ذرا دشوار اور دشکر ہوتا ہے تو پہلے سورج کا نام سے شروع کر کے سارا قرآن بھی پڑھا کر تو پھر امتدار سے شروع کرتے اور سورج المائدہ پڑھانے میں حضرت ملوم کے زمانے میں آخری سورت ہوتی تھی جس کو پڑھایا جاتا اور یہ بھی کہا کہا کرتے تھے کہ سورہ المائدہ جو ہے اس کے اندر ربت کا سمجھنا دشوار بھی زیادہ ہے اس واسطے کر کے میں اس کو اکیل میں رکھتا ہوں یہاں یہ ایک آیت آئی ہے اس آیت میں تین باتیں بیان گئی ہیں تو ہمارے استاد محسوس مولانا دادی شخص الدین صاحب رحمت اللہ تعالی وہ تو اس آیت کو بنیاد بنا کر آگے کافی دور تک کسی آیت کے ساتھ ربط بناتے تھے لیکن یہ ربط ان کا اپنا تھا حضرت مولانا فیضی صاحب سے وہ ربط مقبول اور نہیں تھا وہ رمت اس طریقے سے بڑھاتے کہ بد گرو نعمت اللہ یہاں تین باتیں کہی گئی ہیں اللہ کی نعمت کے یاد کرنے کا بھی کہا گیا ہے وہ بھی ساتھ جو تم سے لیا اس کو याद करो یاد کرو یہ بھی کہا گیا ہے اور اس से بلا اللہ سے کرو یہ بات بھی کہی گئی ہے تو गई کتنی باتیں کہی گئی ہیں تین باتیں اب یہ جو آیت اس میں تین باتیں کہی گئی ہیں یہ منتظی آیت بن گی کوئی آگے بات ان کرتا سے متعلق ہو جائے گی کوئی بھی سال یاد کرو اس سے متعلق ہو جائے گی اور کوئی تک کلہ کی ساتھ کیا ہو جائے گی متعلق ہو جائے گی اب یہاں رقم پہ تھوڑا سا ان کے قد کے مطابق میں ذکر کر کے پھر آ یاد کرتا جنا کروں گا گوائی ٹھیک ہونی چاہیے اور وہاں کرا یہ بات لگوا کی کیا ہے زیادہ قریب ہے تو یہ لگ گیا اس آگے پھر وہ شادر نہیں رہا آگے وہ گرو نعمت اللہ ایمان والو اللہ کی نعمت کو یاد کرو تو یہ لگ گیا وہ گرو مطلب اللہ کے ساتھ آگے بڑی سراہی سے ہم اللہ نے بھی ساتھ لیا ان ساخ کو پورا نہ کیا تو یہ لگ گیا وہ بھی ساخت کی بات ہے تو دونوں ہی کے ساتھ اس کے بعد مسالہ کی بات آئی سے بھی ہوں. یہ بھی لگ گیا وہ بھی ساتھ کی بات ہے تو کے ساتھ کہ میسا کا خیال کرو نہ سارا بھی سارا خیال نہ کیا تو وہ کیا ہو گئے تھے زلیل ہو گئے اس کے بعد اگلا رپورٹ اس بار گرو سارے قوم بھی یہاں پہ گرو نے مطلب گروہ بھی اپنے قوم کو وار کی نعمت کو یاد کرو اگلا رپورٹ آدم کے دو بیٹوں میں سے ایک ہی قربانی کی قربانی قبول ہوئی جس میں تکوا تھا جس میں تکوا نہ تھا اس کی قربانی قبول نہ ہوئی یہ آج لگ گئی کا گلا کے ساتھ اور اس سے اگلے رقوق صاف آ گیا یا حضران تغان والو اللہ سے ڈرو تو گیا کی کچھ آیات اور ان کا گلا کے ساتھ لگ گئی کچھ ویسا اور ندی واتے کے ساتھ لگ گئی اور کچھ ان سینجر ہیں ان کے ساتھ یہ ربت کا ہمارے استاد محلت کا شمس الدین صاحب رائے محلتا کا حضرت مرحوم کا ربط یہ تھا کہ پیچھے بات آئی ہے کہ کسی کی بھی حرمتی نہیں ہونے دینی جو لوگ آتے ہیں ہتایا دے کر اب وہ مسلمان ہو چکے ہیں پہلے کسی دور میں انہوں نے ان کو میں کل کے پاس ہدایا بھی جانے دیے تھے اب وہ مسلمان ہو گئے تو کئی لوگ ان کا راستہ روکتے ہیں تو تم کہو انہوں نے کبھی ہمارا راستہ روکا تھا تو چلو بولتے ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے ان کے ساتھ پابند کرنے کی تو میں نہیں مسلمان کے ساتھ پابند کرو اور جو لوگ مسلمان کا راستہ روکے ان سے لڑو یہ پیچھے مسئلہ یاد ہوا ابھی سال کا لفظ میں اسی بات سے ذکر کیا کہ تمہارے اللہ کے ساتھ بہنے تھے میں تو وہ پورا کرتا ہے تو جب تم نے کہا کہ سارے احکام مطلب کہ ہمیں مانتے ہیں تو سارے احکام میں یہ کتاب والی بات بھی تو ہے تو لہٰذا تم کو دشمنان اسلام سے کتاب کرنا چاہیے اپنے اس کتاب کو پورا کرو تو میرے یہاں لڑائی کی باتیں ہو رہی ہیں بات بھی انصاف کی کرتی ہے کسی کے خلاف چلنے جاتی ہو بنی اسرائیل سے بھی مثال لیا تھا کہ پہ کا ساتھ دے کر لڑائی کر ہے بڑی اسراہیل نے اس مشاع کو پورا نہیں کیا تھا نسالا سے بھی یہی مثال لیا تھا کہ تم نے اللہ کے قلعہ نے جہاد کرنا ہے انہوں نے بھی اس مشاع کو پورا نہیں کیا تھا تو برا کہ یہ لوگ اللہ کے قلعہ میں جہاد کرنے والی بات پر عمل نہ کر سکے اور پھر دنیا کر رہی ہے کیا ہوئے ضرور گرو علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے کہا تھا کہتا کہ ادھا قلعہ میں نکلو جہاز کرو لیکن انہیں جہاز نہ کیا چالیس سال رکے ہوئے زلیل ہوئے بری آزم کے ایک بیٹے نے تلوار نہیں اٹھائی تھی مارا گیا تھا تو لہٰذا تلوار اٹھانی پڑتی ہے تلوار اٹھائے بندہ تو کبھی بچتا ہے تو یہ سارے ساری کسالیاں ایسے کس کے ساتھ جائیں گی بیس سال کو پورا کرو جہاز کرو اس کے بعد پھر بات آ جائے گی کہ چلو اگر دشمن اسلام کے ساتھ جہاز نہیں ہوئی تو اپنے ملک کے اندر امن کرنے کے لیے جو ڈاکو ڈور وغیرہ ہیں ان کا لوگ سزا ہو تو یہ ربط کا طریقہ ہے ہمارے حضرت مولانا سا یاد کرولہ کا احسان اپنے اوپر اور عملہ کا بھی صاف جو تم سے لیا جب تم نے کام سونا اور بانا بہت سب اللہ اور ڈرو سے بے شک اللہ جانتا ہے سینوں کی بات اے ایمان والوں ہو جاؤ قائم رہنے والے اندر کے لیے گوئی تمہاری ہو انصاف کی اور کسی قوم کی دشمنی تم کو میرے نیچہ نہ کرے کہ تم انصاف کی بات نہ کرو انصاف کی بات کرو یہی بات زیادہ قریب ہے تقواہ کے اور نروتا سے تاقی کرتا خطرے تو کرتے ہو محنت دیا لوگوں سے جو ایماندار اور نئے کام کیے ان کا یہ ان کو یہ وائدہ دیا ہے کہ ان کے لیے بشر پڑا یہ مشاطوں کے مقابل میں تقویل اور جن لوگوں نے کبر کیا اور ہماری باتوں کو چھپایا وہ لوگ دو سو ہیں یار مسلح ہمارے حضرت ملو اتحاد کے ساتھ کے ساتھ ایمان جانو یاد کرو اللہ کا احسان غرضوں پر کچھ لوگوں نے ارادہ کیا تھا تمہاری طرف اپنے ہاتھ پھیلانے کا ان کے ہاتھ پہ تم سے روکے تھے تو مواقع پر اندر تمہاری مدد کی ہے اور جو لوگ تمہاری پر ہاتھ نکالنا چاہتے تھے اللہ ان کے ہاتھ روکے ہیں آئندہ بھی اتنا تمہاری مدد کرے گا اللہ آدر سے وہ آلکہ اللہ والی مان والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے یہ واقعہ شاید وہ ہو جب نبی اکرم سطل والی وہ میڈیا میں فوٹے مکے والوں نے راستہ روک لیا باقی ہوتی رام صرحی ہوگی کچھ مکے والوں کی بندی نہ ہو اور انہیں پروگرام بنایا कि चलो हम अचानक जाकर हमला कर देंगे लड़ाई शुरू हो जाएगी लेकिन मुसलमानों की एक जमात उनको देख लिया उनका ख्याल ही था कभी देखेगा कोई ना और हम अचानक हमला कर लेंगे तो जब देखा कि मुसलमान सामने खड़े हो गए तो अगर वो मुसलमान जो वहां खड़े थे वो थोड़े थे लेकिन पीछे मुसलमानों की पूरी जमात मौजूद थी तो इन्होंने फिर इतिहास और फिर पेश किया अगर नबीर साहब के सामने नबीर साहब ने चलो वो कर تو وہ ہر کیمپ وہ لوگ آئے تھے اپنا ہاتھ چلانا چاہتے تھے لیکن اللہ ان کے ہاتھ ان سے روکنی ہے بلی اسرائیل اللہ نے بڑی اسراہیل سے بھی مثب دیا تھا اور انہوں میں بالا نقیب بھی کھڑے کیے تھے کیونکہ بالہ جماعتیں سیدھے بری اسرائیل کے اندر تو یہ لہذا بالا کیے اللہ نے یہ بات بھی کی تھی میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز مال قائم کرتے رہے زکات دیتے رہے جو مزدور میری دلچے آپ مان لاتے رہے اور میں عمر کی مدد کرتے رہے تو جو پہ عمر آئے اس کا ساتھ دے کر دشمنانے اسلام کے ساتھ ان سار کرتے رہے اور اللہ کے طرح مال بھی خرچ کرتے رہے تو میں تمہاری برائیاں معاف کروں گا اور میں تم کو داخل کروں گا باہوں میں جن کے نیچے مہرے بہتی ہے امن کا برآباد جس نے اس کے بعد گھر کی حصل میں سے بقا دندر سباد بس تاغی وی کے حصین تھے لیکن بنی اسراہی نے یہ ویسے پورے نہ کیے پیغمبر کئی آئے ان کو مارا قتل کیا کئی پیغمبلوں کا ساتھ دے کر سلام کے ساتھ کتاب نہ کیا تو چونکہ انہوں نے اپنے دساو کو چھوڑا ہم نے بدل کی اور ہم نے کر دی ان کے دل سب بدلنے لگے کل عمار کو اپنے سلام سے اور بھول گئے حصہ ہو کر سلسلہ نشید کی گئے ورات یہ جو بری سراہی ہیں ان کی کوئی نہ کوئی خیالت میرے سامنے آتی رہے گی لیکن ابھی ہم نے ان کے ساتھ کتاب کو حکم نہیں کیا رول کروڑ بات کرو بے شک بہت کرتا نہیں کرنے والوں کو جب لڑائی کی بات کریں گے تو پھر لڑائی کرنا ابھی ان کی چھوٹی چھوٹی ہتھیاں ہر ہا غری پر نیوپت کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمیں سارا ہے ان سے بھی ہم نے بھی ساتھ لیا تھا وہ بھی گئے کا اور سامنے ان کے درمیان ٹکنی اور گول ڈال دیا قیامت کے اور اندر خبر دے کر ان کو اللہ جو کرتے ہیں یا کتاب چلو نہ کیا ہوئے اور پھر وقت ہے تم کو عزت ملنے کا پہ ہمبر آ گیا ہے پیغمبر کا ساتھ دے دو اور اس پیغمبر کا ساتھ دے کر دشمنانے اسلام کے ساتھ کتاب کرو تو تم کو بڑی کامیابی ملے گی ایتا آ گئے تمہارے پاس ہمارا اسکول بیان کرتا ہے تمہاری بہت ضرور باتیں تم چپاتے تھے کتاب سے اور ضرورت کرتا ہے بہت باتوں سے ہے کو کتاب ویر آیا تمہارے پاس اندر کی طرف سے آئی تمہارے پاس اندر کی طرف سے روشنی اور واضح کتاب ہدایت دیتا ہے کے اس کو کی دی کے ذریعے جو تعلیم و سیدھا بندی کے ہدایت دیتا ہے سلامتی کے راستوں کی اور نکھالتا ان کو لےوں سے روشنی کی طرف اپنے حکم سے اور چلا کر سیدھا دیکھو نا اس آیت کے بارے میں میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ آیت متشابہات دیہات میں سے ہے یعنی ایک آیت کے کئی معنی ہو سکتے ہو نا تو وہ آیت متشابہات کے میں سے ہوتی ہے حکومت زائرین کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ شاہ سیکھا کرتے استعار کرتے ہیں یہاں بھی کئی سارے لوگ استعار کرتے ہیں اور اکثروں کی تبدیلیں جب ہوتی ہیں نا تو وہ یہی آیت پڑھتے ہیں حالانکہ اس آیت کا صحیح معنی ایسا کرنا جو دیگر حیات کے مطابق ہو وہ ٹھیک ہے نبی علیہ السلام کی بشریت قرآن مجید کی جی اسے کیا ہے ثابت ہے جب بشریت ثابت ہے تو مانا یہ کرو اگر نور سے مراد نبی علیہ السلام دیئے ہے کہ میں اعتبار مطلب کہ آپ کیا ہے خوش نہیں ہے آپ کے ذریعے سے آپ کیا ہوا واضح ہوا ہے بلکہ یہی بات ہوں. یہ میں نے حاشی پر لکھا ہے موری نعیم الدید حاشی میں لکھتے ہیں سید عالم صد وسلم کو دور بھروایا کیونکہ آپ سے تاریخی اوپر دور ہوئی اور رائے حق ہاں وادی ہوئی تو بتاؤ صحمت کہ آپ کیا, آب کیا آب ہوگا دور ہو گئے بتاؤ سحمت کہ آپ سراج مزید ہو گئے اور موری نعیم الدین موری احمد علم خان صاحب نے جو ترجمہ تھا رہا قرآن کا اس کا آشیہ موری نئیم الدین صاحب کا اور انہوں نے یہ یہی بات لکھی ہے تو اگر نبی السلام ہی مراد ہو جائے تو پھر آپ کی سفر کیا ہے دور ہے نہیں ہے کہ آپ کی ذات کیا ہو ذات آپ کی کیا ہوگی بشر ہوگی کئی سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ سے مراد اسلام ہے کئی لوگ کہتے ہیں کہ دور سے مراد اصل ہے کئی لوگ کہتے ہیں دور سے مراد قرآن ہے تو گویا کے دور کے مسداد کے اندر چار پور ہوتے ہیں تو معلوم ہوتا کہ جب دور کے مزدار میں چار پورے ہیں تو بھائی یہ آج کس کے باقی میں کے بھی دو ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے اللہ سے اگر اللہ میں سے کہو تو پھر تو جرم ثابت ہو, ہوگا اگر اللہ گروں سے کہو تو جرم ہونا ثابت نہیں ہوگا اگر یہاں ضرور سے مراد کے ہو تو پھر اس کا یہ ہے کہ وہ جو ہے نا یہ تو مغیروں پر کر کرتی ہے اور یہاں ضرور سے مراد ہی کتاب کتاب سے مراد بھی کتاب تو پھر یہ تو ایک چیز ہوگی اس کا جواب یہ ہے کہ کتاب کو برو کے اثر ہیں اس سے تو واد ہے وہ لکھی جاتی ہے وہ کیا ہے کتاب ہے تو دو جیتوں کے اعتبار سے اتبارے درمیان یہ نائن دیتا ہے اس کتاب کے ذریعے اللہ رکھ کو جو اللہ کی نظام تعلق ہے سلامتی کے راستوں کی اور نکال کر گھیروں سے کی طرف اپنے روم سے اور تنا کرو کسی کہتے ہو کہ آ گیا ہے آخری اس پہ اندر کی بات مانو اور ٹھیک ہو جاؤ گے تو ہم پہلے کو ٹھیک نہیں ہم پہلے بھی تو ٹھیک ہے تو میں تم ٹھیک ہو نہیں پہلے تمہارا یہ کہنا کہ اللہ مسیح میں مریم ہے یہ تمہارا کہر کا کلمہ ہے نقد کافر نقاب بے شک پکے کف ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ ہی ہے کیونکہ مسیح میں مریم ہے تو یہ تمہارے قبر کی کلمات ہوتے ہوئے تمہارا یہ سمجھنا کہ تم ٹھیک راستے پر ہو یہ بات تمہاری کیا ہے غلط تو کیا پھر کون مالک ہوگا ادھر سے کسی چیز کا اگر وہ ادا کرے کہ ختم کر دے مسیح مریم کو اس کی ماں کو اور ان کو زمین میں سارے تو اگر یہ مداخلت غریب کا فیصلہ آ ہے سب کو ختم کرنے کا مسیحا فلاسلہ کو بھی کوئی نہ بچا سکے مری اور صدیقت کو بھی کوئی نہ بچا سکے تو عملہ پورے حال سب کا مالک ہے اور انہی کی زمین کی اور ماں بہن کی پیدا کرتا ہے درتا ہے اور ان کا ہر چیز پر یہ عیسائیوں میں جو کفریہ بات تھی اس کو ذکر کر کے آگے دونوں کی بات اکٹھ ذکر, ذکر کی کہ یہود بھی ایک بند کرما کہتے ہیں نسالہ بھی ایک بند کرما کہتے ہیں یہودی کہتے ہیں کہ ہم بیٹے ہیں اللہ کے اللہ کے پیارے نشالہ کہتے ہیں ہم بیٹے ہیں اللہ کے اور اللہ کے پیارے حالانکہ ذات کے اعتبار سے کوئی پیارا نہیں ہوتا امر کے کی اعتبار سے کیا ہوتا پیارا जिस आदमी का बीचा भी ठीक हो नये का माल हो वो अल्लाह का प्यार होता है बेहतर अल्लाह का है, है। कोई को को ना किसी को जड़ा है वो भरीमारी हजिलों को कहे मैं तुमको तुम्हारे गुणों की वजह से कई दफा तुमको अल्लाह सलाह देता रहा है मल हम तुम बच्चरों में मन हलत बल्कि तुम भी इंसान हो अल्लाह की मखलूम हो बाकी को भी अल्लाह ने पैदा किया तुमको भी पैदा किया बखता है जिसको चाहे और सलाह देता है जिसको चाहे اور انہیں کے لیے بات کی آسمان کی اور موبائل کی اور اسی کی طرف پھیر کر جانا ہے یا کتاب اے کتاب والو تمہارے پاس ہمارا رسول آیا بیان کرتا ہے تمہارے لیے درمیان پہ پیغمبروں کا آنا ڈھوک گیا تھا اب پیغمبر آ گیا تاکہ یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس نہ آیا تو شبید سنانے والا اور نہ ہندو ڈر سنانے والا آ گیا تمہارے پاس کچھ شبری والا اور ڈر سنانے والا اور نہ ہر چیز پر کاغذ ہے کار امبوسا نے قوم ہی دیکھو بڑی اسرائیل کو کہا گیا تھا کہ کام کرو ان نے پیغمبر کی بات نہ مانی چالیس سال تک کے لیے وہ علاقہ جس کے اوپر حملہ کرنے کو روک دیا گیا تھا وہ ان کے لیے حرام کر دیا گیا اور چالیس سال کے بعد پھر ان کو نے اس علاقے پر قبضہ کیا تو جو آدمی دیہات سے جیت چڑھاتا ہے اس کا یہ حال ہوا کرتا ہے اور جب امبوسا کی قوم کو اے میری قوم یاد کرولہ پہ احسان آپ کے جب پہلے کیے تمہیں نبی اور بنایا تم کو بادشاہ اور دیا تم کو جو نہ دیا کسی ایک مجھ والوں سے اے میری قوم داخل ہو جاؤ پاپ زمین میں گدر تبادری لکھی ہے اور پیٹ پر نہ پھرو بس ہو جاؤ گے نقصان والے کالو یاد موسا نہ دیا کوال کہنے لگے موسا وہاں ایک قوم ہے بڑی زبردست ہم نے وہاں کو نہیں جانا پہلے وہ وہاں سے چلے جائیں تو پھر ہم چلے جائیں گے لیکن جب تک وہاں موجود ہے تو لڑائی کر کے ہم ان کو نکالیں یہ کام ہم سے نہیں ہو سکتا اگر وہ وہاں سے نکل جائے پھر ہم بڑے مزے کے ساتھ بن جائیں گے کہا راہ نے کہا وہ آدمیوں نے ان سے جو اللہ سے ڈرتے تھے اللہ نے بڑے نام کیا تھا کم از کم دروازے تک کھول کے تو صحیح جب تم داخل ہو تو تمہارے مان جاؤ اللہ تک بھروسہ کرو تو یہ ہوگا کہ موسا راس نے کہا کس علاقے پر حملہ کرو تو کہنے لگے کہ ہم کیسے حملہ کریں وہاں تو بڑی چینجو قوم ہے تو موسا راس سورام نے بارہ آدمی بھیجے کہ جاؤ جا کر وہاں کے آدمی کا حقیق کر گیا ہو وہ جس وقت واپس آئے تو انہوں نے یہ مانگ کہی کہ علاقہ بڑا اچھا سر سب شاداب البتہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ پہروان بڑے ہیں پہنچی ہیں ٹریننگوں کی بڑی ٹھیک ٹھاک ہے गुलश्ह इस्लाम ने कहा कि ठीक है ट्रेनिंग है उनकी लेकिन अंदर जब एक फैसला कर ले तो का फैसला पूरा हो जाता है ट्रेनिंग उनकी रह जाएंगी तुम जाओगे उनको शिकस्त हो जाएगी तो, तो ये जो बारह आदमी थे इनको ये कहा कि तुम लोगों के सामने उस इलाके की शादाबी सभी बयान करो लेकिन ये इतना बयान करो कि वो बड़े जबरदस्त होती है और मुकाबला करने का उनको तरीका ध्यान है ये भी आदा करो ये कहो تم جاؤ تو مالوانو گے تو بارہ میں سے دس آدمی انہوں نے دوسرا انسان بھی وہاں پر بنا عمل نہیں کیا دو آدمیوں نے پورا عمل کیا دس آدمی کہنے لگے پیغمبر کی بات ہے ٹھیک ہے وہاں جو لوگ ہیں بڑے پہلوان ٹھیک ہے پتہ ہوئی جانی ہے کامیابی ہوئی جانی ہے لیکن یہ ڈر ضرور ہے کہ پتہ ہوتے ہوتے ہمارے کئی بڑی اسلائی زائد ہو کام بڑا خراب ہوگا کتنے سارے بندے سارے شہید ہو جائیں گے اس کے بعد کامیابی تو ہوئی جانی ہے صرف دو آدمی بات پر قائم رہے اور سوال تک پولیس تمہارا لگتا ہوگا لیکن لوگوں نے کہا کہ جی نہیں ہم کو پتہ چل گیا ہے کہ وہاں کے لوگ بڑے بے شمجو ہیں اس واسطے کر کے ہم لڑائی نہیں کریں گے کہنے لگے ہیں گسا ہم ہر گیس اس علاقے میں کبھی جا سکے جب تک وہ لوگ وہاں موجود کوئی آسمانی آفت آئے जिस हसमां कोई हथ जाए तू जा और तेरा रब जा और तुम जाकर लड़ो हमारा बैठे गाल रमी नाम सिखी गायब मैं नहीं अख्तियार रखता मगर अपने आप का और अपने भाई का मेरा भाई भी तो दबी रुपए नंबर है उसने भी तेरी बात मानती है तो हम तेरी बात पर करेंगे जो तू रहेगा तो यह अंदा तेरा हुक्म इन लोगों ने नहीं माना تو غلطی جو ہے ان کی ہم تو تیرا حکم ماننے کے لیے تیار ہیں اندازہ یہ ہی ہو رہا ہے کہ اس غلطی کی شاید کوئی سزا آ رہا ہے تو پھر اے ایسا ہمارے اور قوم کے درمیان فرق کرنا ہمیں سزا سے معلوم رکھنا سزا ہم کو نہ ہو قوم کو بے ہو جائے اللہ نے کہا کہ میں کوئی ایسی سزا جس سزا سے سبھی آنے والی ہو ایسی سزا میں دینا نہیں چاہتا میں اس قوم کو ہلا کرنے کا کوئی فیصلہ نہیں کیا صرف اس فیصلہ کیا ہے کہ اب چالیس سال تک اگر وہاں جا کر یہ لڑائی بھی کرے نا تو یہ کامیاب نہیں اس بس اس کا کیا ہے تو وہ علاقہ ہے کہ اوپر حلام ہے چالیس سال تک لیے سات ماہ سے پھیلے کے زمین میں پندرہ چار سال قوم کے تو لہٰذا نام قوم پر افسوس کرنے کی ضرورت ہو رہی ہے بہتر والا احمد آباد نیاب امبر ہاکر اس پر نماز اور باہوں کو میرے منار جامع مولانا کے تکبر مند حاضر باد قال ان عبد لن قال اجتماعیت تکبر مندوں کو کہیں میں بس سکتا بھی ہے اگر چند کوڑی مال و واسیہ دے علاقے اپ کا انی اباوندار قرآنی انی اورین و سبوہ اس میں ویس میں کوڑن صاحبدار ودار کے جزاب جوان مین فثم وعد لوگوں کو ذکر رہا کہ یہ مسئلہ یہ بیان ہو رہا ہے کہ کتاب کرنا بڑا اہم ہے جو لوگ کتاب سے جیت چراتے ہیں دیکھو بنی اسرائی نے کتاب سے جیت چڑایا تو چالیس وقت تک ان کو ایک میدان کے اندر رہنا پڑا اور انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا کہ چالیس سال تک وہ علاقہ جس کے پتا کرنے کا حکم دیا تھا اور کہا گیا تھا کہ تم اگر آؤ گے پیدا کرو گے تو پتہ ہو گا تو چالیس سال اس کی پتہ موخر ہو گئی اور یہ مارے مارے بے چارے پھرتے رہے اور چالیس سال کے بعد جا کر انہیں کا پتہ ہوا تو جو آدمی کتاب بیچتا سے جیت چڑھاتا ہے تو اس پر سنت آ جاتی ہے سنگت ہو جاتی ہے آدم کے دو بیٹوں کا مادہ ہے سوچو ایک نے دربار اٹھائی تھی دوسرے نے دربار نہیں اٹھائی تھی جس نے دربار نہیں اٹھائی تھی وہ قتل ہو گیا تھا تو باہر کیا چاہیے کہ انسان کو مقابلہ کرنا چاہیے پڑھ کر سنا کو تو کے دو بیٹوں کی بات ٹھیک ٹھیک جب دونوں نے قربانی پیش کی ایک ہی قربانی قبول ہوگی اور دوسری قربانی قبول کوئی نہ ہوئی واقعہ علماء اور مفصری نے اس لیے لکھا ہے کہ حضرت آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں میں نکاح اس طرح ہوتا کہ اکٹھا بیٹا بیٹی پیدا ہوتے تو کا آپس میں نکاح نہیں کیا جاتا اور ایک بتن کا لڑکا دوسرے بطن کی لڑکی ان کا آپس میں نگاہ ہو جاتا تو کابیر کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ ذرا زیادہ خوبصورت تھی کابیر کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ اتنی خوبصورت نہ تھی تو کابیر کی خواہش ہوئی جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے میرا اس کے ساتھ نکاح ہو تو حضرت اعظم علیہ السلام نے کہا کہ یہ بات تو بچ نہیں ہے یہ تو شریر کے خلاف ہے ہماری شریعت میں تو سے نگاہ کا کر سکتا ہے پھر وہ چونکہ مانتا نہ تھا تو اس واسطے کر کے یہ بات ہے کہ تم دونوں قربانی کرو جس کی قربانی کو آسمان سے آگ آ کر کھا جائے تو سمجھو جو اس کی قربانی قبول ہوئی ہے وہ اس گاروں سے نکاح کر دے گا قربانی پھر تین دونوں نے کہبیر کی قربانی قبول نہ ہوئی حامیر کی قربانی قبول ہو گئی تو کہبیر کو اور زیادہ غصہ آ گیا کہ پہلے بھی میرے خلاف فیصلہ ہو رہا تھا اب اللہ تعالیٰ نے بھی حامیر کی قربانی کر کے تو مجھے اس عورت سے معروم کر دیا ہے تو اس نے کہا لا ترنت میں تجھے قتل کر دوں گا تو حابیر نے کہا اللہ کبول کرتا ہے متقین سے تو تو بھی اگر تکوا اختیار کرنے کا کر گا تیری قربانی بھی بکول ہو جاتی اگر تو ہاتھ پھیلائے گا میری طرح مجھے قتل کرنے کے لیے میں اپنا ہاتھ میری طرف نہیں پھیلاؤں گا تجھے قتل کرنے کے لیے میں ڈر ہوں اللہ سے نرمر آزمین ہے میں چاہتا ہوں کہ تم لوٹے میرے قتل کے گناہ کے ساتھ اور اپنے گناہ کے ساتھ یعنی باقی جو تیرے گناہ اور ہیں بس ہو گئے تم روزک والوں سے اور یہ سزا ہے زالوں کی بس اس کے جی نے اس کے لیے خوش کر دیا اس کے بھائی کا قتل بس قدر کر دیا بس ہو گیا نقصان والوں سے بب آس اندر وہ رالن بس بھجا دن یہ کبا انہیں اتنا تھا زمین کو رات اس کو دکھائے کہ وہ کیسے چھپائے اپنے بھائی کی ناش کہا ہائے خرابی کیا میں آج آ گیا کہ ہو گئے میں اس کبرے کے کہ میں بھی چکا ہوں اپنے بھائی کی لاش بس ہو گئے والوں سے اس کی وجہ جمنے کی بات ہی پر کہ جو ایک شخص قتل کرے گا بغیر بدل کے یا بغیر کے تو سن سال کو قدر کیا اور جو ایک کو بتائے گا تو سب کو بتایا اور, اور آئے گھر مدیثیت کے بعد ہمارے بیٹے ہوئے بےجینار لے کر پھر تاکہ بہت میں سے اس کے بعد زمین میں ہاتھ بڑھنے والے ہیں یہ جو درمیان میں لبل ہے اللہ نے ایک کبا بھیجا زمین کو لیتا تھا تاکہ دکھائے اس کو آگے ایک مہینہ جو مشہور ہے وہ یہ ہے تاکہ دکھائے اس کو وہ کبا کیسے چھپاتا ہے اپنے بھائی کی ناچ تو اس کے پاس بھی ایک گوا تھا بولتا اس نے زمین کو لیت تو اپنے بھائی کی ناچ کو چھپایا اس سے اس کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ وہ بھی اپنے بھائی کی ناچ کو حامی کی ناچ کو کس سے چھپا سنتا ہے اور دوسرا مانا میں نے کیا ہے اس طریقے سے آپ کے اس کو دکھائے یہ صرف پرہیز کی تاکہ اس کو دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی کے ناچ کو کس سے چھپا رہے وہ کہ زمین کو لگ گیا یہ تو ضروری نہیں کہ اس کے پاس اپنے بھائی کی ناچ ہو اور اس کو زمین کے اندر سفر کیا ہو بلکہ وہ زمین سکڑے گا اس سے وہ اگلا سمجھ گیا کامیر کس طریقے سے زمین کھول کر تو ناچ کو اس کے اندر چپایا جا سکتا ہے چلو بھارت ہے اس سے اس کی جو یاد آیا کہ دیکھو قوت تو ہے وہ کچھ زیادہ رہا ہے میں اتنا بھی سمجھدار نہیں جتنا سب سمجھدار ہے یہ ندامت تھی یہ ندامت کوئی نہیں ہوئی تھی کہ میں نے اپنے بھائی کو قدر کیوں کیا ہے اگر ندامت ہو جاتی اس بات کی کہ میں نے اپنے بھائی کو قدر کیوں کیا ہے تو پھر تو اس کا گنا معاف ہو جاتا توبہ کر جاتا لیکن یہ ندامت کوئی نہیں تھی بلکہ وہ اپنی اس بات پر ڈٹر رہا ہے اس کے بعد پھر علماء کہتے ہیں کہ یہ جو کابیر ہے تو سب سے پہلے شرف بھی کابیر کی اور پیدا ہوا ہے تو جس وقت ایک گنا اِس میں سدھال ہو گیا اس کے بعد پھر آگے اور گناوں کی طرف راستہ مل گیا ان کی اولاد دوسرے گنا کی طرف مائل ہو گئی بعد میں دوسرے لوگوں کے اندر بھی شرف چلا گیا لیکن ابتدائی اور طور پر کابیر کی اولاد بھی شرک آیا ہے سواب یہ حامیر شہید کسی کا بخ ہے جو کہ مکے والوں نے بنا کر بیت اللہ کی چر کے اوپر رکھا تھا جس کو ہبر کہتے تھے تو یہ ہبن جو ہے وہ حابیر کا ہی محمد ہوتا ہے اور لوگوں کا یہ دیر ہوتا ہے کہ جو شہید حسین ہے وہ زندہ ہوتے ہیں یعنی اس طریقے سے زندہ ہوتا ہے کہ وہ ہماری مقالے میں سنتے ہیں نفس حیات کے تو ہم بھی قائل ہیں لیکن ایسی حیات کے جس کے ساتھ ہماری مقالے سن کر ہمارے کام کرے اس کے ہم قائل کو نہیں اچھا جی یہ تابیر اور حابیر کا واقعہ نقل کر کے تو ٹھیک ہے کہ حامیر ہاں ہیں ہاتھ نہ اٹھا کر اللہ سے ڈرا لیکن جو آدمی ہاتھ نہیں اٹھاتا تو ظاہر ہے کہ وہ آدمی پھر مار تو کھاتا ہی ہے نا تو اس واسطے اندر نے کہا کہ مار نہیں کھانی چاہیے بلکہ انسان کو چاہیے کہ وہ دوسرے کو بھی مارنے کی کوشش کرے جو اس کے اوپر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے جہاں تک تو ساری بات ہوگی کتاب فی سے بھی زندہ کی اب اس کے بعد اگر کتاب جاری نہ ہو کچھ کے ساتھ تو کم از کم اپنے ملک کے اندر امن قائم کرنے کے لیے کیا کچھ کرنا چاہیے تو ڈاکو کو صلاح دی جائے چوروں کو سلا دی جائے زادیوں کو صلاح دی جائے اور تازی نفس کو صلاح دی جائے یہ بات بیان ہو رہی ہے سزا ہو کی جو کہ لڑائی کرتے ہیں اللہ اس کے رسوم سے اور زمین میں کوشش کرتے ہیں فساد کی یہ سزا ہے اور قدم کیے جائیں یا سولی چلایا جائیں یا ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹے جائیں جانب خانو سے یا ان کو زمین سے دور کر دیا جائے یہ ان کے لیے رسوائی ہے دنیا میں اور ان کے لیے آدم میں بڑا عذاب ہے لیکن جن لوگوں نے توبہ کی اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ تو جان لو کہ اللہ مشکل والا مہربان اگر کوئی آدمی ڈاکہ زمین کرے تو پھر اس کے بعد ڈاکو اگر پکڑے جائیں قبر اس کے کہ انہوں نے کسی کا مہا بھی نہیں لوٹا اور کوئی بندہ بھی انہیں قدر نہیں کیا باہر چلے گئے تھے ڈاکے مارنے کا ان کا ارادہ ہو گیا تھا لیکن وہ قابو آ کام کچھ نہیں کر سکے تو پھر سزا ہے کیوں قوم نظراض یہ جو آخری سزا ہے ان کو ملک سے علا کر دیا جائے شہر کے اندر ان کو رہن نہ دیا جائے جیل کے اندر قید خانے کے اندر ان کو بند کر دیا جائے یہ چھوٹی سزا ہے اس کے اندر ان کا ہاتھ فارم بانٹنا پہ ہے اور اگر یہ صورت ہو تو کسی کا مال تو لوٹا ہے لیکن بندہ ان کے ہاتھ سے قتل نہیں ہوا تو چور کا تو صرف ہاتھ کٹتا ہے ان کا ہاتھ بھی کٹے گا اور پاؤں بھی کٹے گا جانب میں مخالف سے دایا ہاتھ کاٹا جائے گا اور بایاں پاؤں کاٹا جائے گا اور اگر ان کے ہاتھ سے صرف بندہ قتل ہوا ہے اور مار کوئی بھی لوٹ سکے تو پھر ان کو قتل کیا جائے گا کیونکہ قتل کا بندہ کیا ہے قتل ہے یا سنی دے دیا جائے, قطر قطر جائے, قطر قطر جائے, گا جائے گا اور اگر وہ کام ہو گئے بندہ بھی قتل ہو گیا ان سے اور مار بھی انہوں نے لوٹا ہے تو پھر امام اب ہنیما فرماتے ہیں کہ اختیار ہے پہلے مار لوٹنے کی سزا ہاتھ پاؤں کاٹ کر یہ سزا دے کر دوسری سزا مار بھی دی جی جائے قتل کر کے سلی چلا دیا جائے یا سلی پر لڑکا دیا جائے کہ سنی چوٹ کی, کی کیا آ جائے بہت ہو آ جائے اور یا صرف قتل اور تصنیف ہو جائے چلو ہاتھ پاؤں نہ کاٹے جائے کیونکہ مطلب اس نے ہے ہی کیونکہ اسے بندہ ختم کیا ہوا ہے تو اتنے پر بھی انتفاق کرنا بھی کیا جائزہ ہے اور دو دینا بھی کیا ہے جائزہ ہے کہ پہلے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں اور اس کے بعد ختم کر دیا جائے یا سنی پر چڑھایا جائے اگر وہ کو نہیں پاتا ہے کہ وہ توبہ کر کے ڈاکٹر سنی سے واپس آ جائے پھر دان لوگ چندہ بخش والا مہربان یا گنا ہو کر بلا وسیلا اے ایمان والوں کرو اللہ سے وقت کرو لہر وسیدہ اور تلاش کرو اس تک وسیدہ اور جہاد کرو اس کی راہ میں تاکہ تم بلا پاؤ یہ بھی ترغیب ہے اس بات کی کہ ڈاکوؤں کو سلاح دینا اس سے بھی اندر کو گوڑے باصل ہوتا ہے جہاد کرنے سے بھی اندر کو گڑے و ہوتا ہے تو یہ جو ہم نے تم کو ترغیب دی ہے ملک میں عمل قائم کرنے کے لیے جادو کو صدا دینے دی کی یا جو ترغیب دی ہے کہ کرنے کی اس پر عمل کرو یہ عمل کرو گے تو تمہیں ہی اللہ کا غرب حاصل ہوگا یہ اس عائد کا ماں اور ماں باپ کے ساتھ اعتماد بھی بن ہے گا اور گانا بھی حاصل ہو جائے گا کہ اللہ کا غرب حاصل کرنا ہے اور غرب حاصل کرنے کے لیے یہ کام کرنے ہیں اللہ کتابیں جہاد کرو یہ ایک عمل کا ساتھ لے کر آ گیا. ویسے کوئی ایک عمل بھی بندہ کرے نا تو اللہ کا غرب حاصل ہوتا ہے نام تک مم تو مجھے تم گلا پاؤ یہاں لکھا ہے کسی نے لکھ دیا میرے بیان کرنے کے بعد کہ حرف عبد الدہ نے بعض میں رسیدہ کمانا حاضر بھی کیا ہے تو اگر مشیدہ کبانا حاضر دے لیا جائے تو پھر تو تمہارا صحیح بنے گا پرواز کرو اپنی حاجت ہو ذرا ہاں کے تم توجہ کرنے والے ہو طرف بدلا کے یعنی جب اپنی حاجت تلاش کرنی ہو قلم کرنی ہو تو حاجت طلب کرتے وقت صرف اندر کی طرف تمہاری توجہ ہو غیر قدر کی طرف تمہاری توجہ ہو. ہونی ہی نہ چاہیے اور اگر وہ سیدھا گرانہ کیا جائے مایو لکر راؤ بمبے جس کے ذریعے سے پورب حاصل کیا جائے جا تو ماہیور نکر رکھے کیا ہوتا ہے دیہ کا ہوتے ہیں کہ دیہ کا کر کے اندر کا پورب حاصل کرو بس یہ اس کا مطلب ہے بار لوگوں نے کام کا یاد دور دراز کی باتیں شروع کر دی ہیں اور وہ مسیلے سے مراد دی یہ لیتے ہیں غیر خدا کا پکارنا اور کہتے ہیں کہ غیر خدا کا پکارنا اس سے یہ ایک ہے اور اس ذریعے یہ سے بندہ اللہ تک پہنچتا ہے پھر حساب دیتے ہیں کہ یہ چھت پر اگر آدمی نے چڑھنا ہو تو درمیان میں مسیدہ ہوتا ہی ہے نا کہ سیڑھی ہوتی ہے تو سیڑھی کے بعد آدمی چھت پر جاتا ہے اب وہ تو یہ بات ہے کہ اللہ دور ہے نہیں اللہ کو کیا ہے قریب یا تو پہلے یہ ثابت کروں کہ کی اللہ کیا ہے دور ہے تو پھر درمیان میں سیڑھی لگا نہ لگانے کی بات سوچی جائے گی کہ سیڑھی لگانی ہے یا کہ نہیں لگانی اللہ تو فرماتا ہے نہیں کریب میں کیا ہوں میں ضدی ہوں اور دوسری آج یہ ہے نہ ہم اگر کوئی رہ ہم تو انسان کی شاہ رنگ سے انسان کے زیادہ کیا ہے قریب ہے تو جب اللہ تعالیٰ شاہ رنگ سے بھی زیادہ قریب ہے تو پھر یہاں سیڑھی لگانے کی جو گنت ہی نہیں بنتی ہے تو لہٰذا یہ جو کہتے ہیں ہمیں سیڑھی میں نے لگاؤ گے تب اللہ تک پہنچو گے تو یہ بات ٹھیک نہیں بنتی غلط ہے کہ وہ فاصلہ درمیان میں ہے ہی کوئی ہمارے اس قابل محترم مولانا تازی شمس الدین صاحب رائے بلا فرماتے تھے کہ ہم جہاں جائیں یہ بات کریں اور ان کا مسئلہ بیان کریں تو جواب میں کہتے ہیں جی سیڑھی لگاڑی ہوتی ہے چلو ٹھیک ہے اگلے ساتھ پھر جا کر بات کرو تو پھر کہتے ہیں جی سیڑھی لگاڑی ہوتی ہے کرو ٹھیک ہے پھر اگلے ساتھ جا کر پھر بات کرو تو کہتے ہیں جی سیڑھی لگاڑی ہوتی ہے بندہ بولا بھی چھت پر کوئی بھی صحیح نہ साड़ी पर सीढ़ी रखी है आखिर सीढ़ी में स्वास्थ्य लगा लिया कि सभी बंदर छत्ता पहुंच जाए तो ये साड़ी उपलब्ध है वो सीढ़ी के ऊपर ही रहते हैं और छत पर ये पहुंचने की कोशिश वो करते छत पर छाती को नहीं ये मसीने का जो मसला है तो इस बारे में एक तो اللہ ارنو سنگھ رائے مولا نے بڑی سونی باتیں لکھ دی ہیں اور دوسرا تفسیر جواہر قرآن کے اندر تمام وہ عبادات اور وہ روایتیں جن سے وہ لوگ جن کے وقت کرتے ہیں وہ ساری روایتیں نکل کر کے نا اس کے جوابات دے دیے گئے ہیں تو میرا خیال یہی ہے پہلے تو میں یہی خوشی کیا کرتا تھا کہ علامہ ارنو صاحب کی جو عبادت ہے وہ پڑھ کر سنا دیا کرتا تھا گزشتہ سال میں نے یہ کام کیا کہ وہ روایات ان کے جو جوابات ہیں وہ جوابات بھی ذکر کیے اتفاق کرتا ہے کہ وہ جوابات میں نے کسی کافی کے اندر دیکھے جی تو کہ میں بڑی تلاش کے باوجود ان کو بنی ملی پتہ نہیں وہ کہاں رکھ دی ہے اب تو پھر میں نے یہ دیکھا تو جو ہے قرآن کے اندر وہ تقریباً ساری, بات, ساری باتیں موجود ہیں تو میں وہ جو ہے قرآن بھی لے آیا ہوں اور یہ دونوں دو دو باتیں تم سن لو مسئلہ ہو جائے گا. سب سے پہلے تو یہ جو ہے نا تفصیل عنوانی اس کی بات سو لو اور اس کا مطلب ار وسیلہ ہی یا فائدہ تم کہ میں ہماری انسر میں ہی وہ یہ تک وہ زندہ ادا و زندہ میں معاسی کہتے ہیں مسیحہ یہ فائدہ کے وزن پر ہے اس سے وہ چیزیں مراد ہے ان کے کے پھولوں کا ذریعہ بنتی ہیں نئے کام کرنا اور گناؤں کا چھوڑنا یہ <تصفح> اس کا معنی کر کے تو آگے مجھے یہ بھی کہا کہ ابد اللہ نے میرے باپ سے یہ منقولہ ہے کہ وسیلہ کا معنی کیا ہے حاجت ہے تو اگر وسیلہ کا معنی حاجت کر لو تو پھر مطلب یہ بڑے کر کے اپنی حاجت غلط کرو اللہ کی طرف سے بچوں کر کے غیر خدا سے اپنی حاجت تو نہ مانگو ایک وسیدہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جنت کے اندر ایک مقام ہے جس کو وسیلہ کہا گیا ہے لیکن وہ جنت کا مقام جو ہے وہ تو نبی رسام کے لیے کیا ہے خاص ہے ایسا. کہتے ہیں وقت آباد اناس بار لوگ یہ آیت پڑھتے ہیں اور استغاثہ بھی سوال ہین نیک لوگوں سے بنیاد حاصل کرنا اس کے مشروع ہونے پر اور نیک لوگوں کو اللہ کے درمیان اور اپنے درمیان وسیلہ بنانا اس کے لیے گجر بناتے ہیں یا ان کی قسم دینا اللہ کو کہ میں پرانے بزرگ کی قسم دے تو, تو میرا یہ کام کر یہ بڑھاتے ہیں کہتا کہتے ہیں میں تاقی المقامی کرامل مقام تحقیق کرام یہ ہے کہ مخلوق سے یہ احتیاط کہ یہ کہنا کہ تو ہمارے لیے دعا کر اگر وہ جس کو کہا گیا ہے کہ ہمارے لیے دعا کر وہ زندہ ہے تو اس سے یہ دعا کا مطالبہ کرنا اس کے جائز ہونے کے اندر کچھ آکو نہیں پھر وہ جو زندہ ہے خواہ اس سے بڑا ہو اس کو بھی کہا جا سکتا ہے کہ دعا کر یا وزیرت میں سے چھوٹا ہو اس کو بھی کہا جا سکتا ہے کہ دعا کر دیکھو نبی اسلام نے حضرت عمر کو کہا تھا کہ لا قن سنا یا میری دعا کا اے میرے بھائی اپنی دعا میں ہم کو بھولنا نہ بلکہ یہ بھی واقعہ ہے کہ نبیر اسلام نے کہا تھا اگر عمر کو ادا کو محض کرنے کے ساتھ ملاقات ہو تو یہ کہنا ابیس کرنی کو کہ میرے لیے دعائیں موقع کرے اب پیغمبر ہیں اپنی امت سے فرق کہہ رہے ہیں کہ دعا کرو تو معلوم ہوتا ہے کہ بڑے نہیں چھوٹے کو کہا کہ میرے دعا کر تو ثابت ہوگی یہ کام کیا جائے بلکہ نبی رسام امت کو کہا کہ میرے لیے مسیلہ طلب کیا کرو امت کو یہ حکم ہے کہ تم نبی رسام کے لیے در شریف ہو پڑا کرو درور شریف کے اندر بھی طلب راہمت ہے تو گویا کہ ہم چھوٹے ہیں اور پیغمبر خدا صلی اللہ وسلم کے لیے ہم کیا کرتے ہیں دعا کرتے ہیں بما ذاکار مطلوب منو میترو آئے بن اور اگر جس سے کہنا ہے کہ دعا کر وہ میت ہے یا غائب ہے یہ ہانی فلاح یا ترین آلمن ان گئے ہو کوئی عالم آدمی شبہ نہیں کر سکتا کہ یہ کام جائز ہو نہیں ہے ون نہ اور یہ کام ایسی بدت ہے ان لبا بن سرب جس بدت پر کسی سرو کا من آج ثابت نہیں ہو سکا تو خلا کرام کا یہ ہے کہ جو زندہ ہے اور ہمارے سامنے ہے چھوٹا ہے یا بڑا ہے تو اس کو کہو کہ تمہارے تو جائز ہے اور اگر کہنا اس کو ہے جو کہ میت ہے یا وید ہے تو اس کو یہ کہنا کہ ہمارے تمہار کریے جائز ہو نہیں ہے کہتے ہیں کہ کسی صحابی سے یہ وارد نہیں ہوگا جو اسے کسی میت سے کبھی کچھ ہے تربو کی ہو البرتہ عبد اللہ علیہ امر کا یہ کرمہ ثابت ہے جب حجلہ شریفہ بھی جاتے السلام علیہ کا یاد اللہ السلام علیہ کا یا بتنے کرمے کہتے اس کے بعد دعا کی برخاست کوئی نہ کرتے اور واپس آ جاتے تو عبداللہ علیہ امر کا صرف اتنا عمل ثابت ہوا ہے کہ نے السلام علیہ کا یا بت وغیرہ کہا ہے یا السلام علیہ کا یاد اللہ کہا ہے لیکن کل سے بھی ثابت نہیں ہے کہتے ہیں پھر کہ جب سلام کہنا ہے تو سلام کہتے وقت استقبال کس طرف ہو یہ نام کو عجیب قدر یہ ہے کہ قبر کی طرف ہی استقبال نہ ہو بلکہ قبر کی طرف پیٹ ہو اور کمرے کی طرف کیا ہو, کی ہو استقبال اور کچھ لوگ کہتے نہیں کہ کمرے کی طرف ہو وہ کر کے سلام کہے البتہ جب دعا کرتی ہو نا تو دعا تو کر دیے نا انڈا سے تو پھر کمرے کی طرف قبر کی طرف کیا ہو جائے پیٹ ہو جائے کہتا ہے میرے نزدیک بھی یہی صحیح ہے اگر امام صاحب تو کہتے ہیں کہ کمرے کی طرف مو کر رہا سلام کے وقت میرا خیال ہے قبر کی طرف بے شک کر لے لیکن کو دعا کر دی ہے تو پھر قبر کی طرف میٹ ہوگی اور کمرے کی طرف کیا مو ہوگا منہ ہوگا رہ گئی یہ بات کی یہ کہنا کہ اللہ کو قسم دینا کسی مخلوق کی تو ابن عبد السلام نے اس کو جائز کہا کہ نبی علیہ السلام کا نام دے کر قسم دی جا کی ہے کیاو کہ آپ کی شخصیت سے سارے لیکن نبی رفتار کے علاوہ کسی اور نبی کے نام کی قسم اللہ نہیں دی جا سکتی اس واپسی کو نبی رسام کے درجے میں نہیں ہے اور یہ بات علامہ مناظر نگر کی ہے جامع سنی کی شرح کبیر میں دلیل اس کی یہ ہے کہ ایک آدمی آیا تھا عثمان حدیث کی روایت ہے ایک آدمی جس کی نظر ٹھیک نہیں تھی اسے کہا کہ دعا کرو آپ نے کہا صبر کر بے تو رہا سے کہہ دیجیے دعا کرو آپ اس میں یہ دعا سکھائی اللہ اور میں سیا نبی کا باقی اس پر سلام آدت کا اس میں کلام کے اندر اچھا جی اس میں یہ ہے کہ میں متوجہ کرتا ہوں آپ کو اپنے رام کی طرف اپنی ساجد میں اے اللہ ان کی سفارش میں نے میں قبول کر اچھا بات کہتے ہیں کہ نہیں نبی رہ سلام ہو یا کوئی اور ہو کسی ایک کو اللہ کی مخلوق میں سے کسی ایک کا نام دے کر اللہ کے روزر قسم دینا ٹھیک نہیں اللہ ابن تعبیریہ کا ذہن یہ ہے تو باقی ابن اسلام کا ذہن یہ ہو گیا کہ نبی اسلام کا نام دے کر اقسام ٹھیک ہے باقیوں کا نہیں ابن تعبیریہ کا ذہن یہ ہے کہ نہ نبی اسلام کا نام دے کر اقسام ٹھیک ہے اور نہ کسی اور کا نام کر اقسام اللہ پر ٹھیک ہے اس کے بعد یہ بات ختم ہوگی بھی آگے کرتے ہیں نبی سلا سلام کے سے یا ام آج بیس سے جو دعائیں منقور ہیں ان کے اندر ہم کسی دعا کے اندر تمثل جو ہے نا وہ گریمات کو نہیں دیکھتے اگر کسی آدمی کے پاس کوئی ترین ہے تو وہ ترین کو پیش کرے ایک آدمی آیا تھا اسے کہا تھا کہ ہم آپ کو سفارشی بناتے اندر کا اور اندر کو سفارشی بناتے آپ کے سامنے تو ندی رسا نے سباندہ سبانا شروع کر دیا کہ اندر کی ذات تو بڑی اونچی ہے اللہ کو کسی کے سامنے سفارشی نہیں بنایا جا سکتا اس دن بعد لوگوں نے استعمال کیا کہ آپ نے رد کیا اس بات پر کہ اللہ کو آپ کے سامنے سفارشی بنایا جائے اس کو رد نہیں کیا کہ ہم آپ کو سفارشی بناتے ہیں کہتے ہیں کہ یہاں وہ یہ مطلب ہے <سطور> کا کہ سفارشی بٹانے کا نگی رسم کو دعا کروانی ہے تو نبی رسم وہاں کیا موجود ہے تو یہاں شفارسی بنانے کا مطلب ہی وہ نگی کہ دعا کرواتے ہیں پردان کرنے کی آپ کو ضرورت ہو کوئی نہ انر نظی رکھتا ہو کارل آد ہو گئے ہر سے آپ کو کہا کے وغیرہ کہ تم ہمارے لیے دعا کرو اور یہ بھی کہا کہ اللہ جب ہمارے پر تیرے پر اندر موجود تھے تو ہم ان کو پیش کرتے دعا کے لیے اب ہم تیرے نبی کے چچے کو پیش کرتے ہیں بارش کر میں بارش ہو جاتی تو اگر نبی علیہ اللہ سلام سے دعا کروانا ٹھیک تھا جب کہ آپ دنیا سے چلے گئے تو پھر نبی علیہ کی کے اگر اگرچہ اخبار کو سامنے کرنا اور ان کو کہنا کہ تم یہ دعا کرو اس کی دل کیا دربر تو گویا کہ اس کا حاصل ہے کہ نبی رسام کی قبر بھی باہر مسیدہ میں موجود ہے تو پھر کبر پر جا کر یہ کرنے کا نہیں جائز دے کہ تم ہمارے دعا کرو تو پھر ہلتے عمار کو مسیدہ بنانا اور ہلتے باس دعا کرو اس کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی ہے کہتے ہیں کہ ہلتے اماس دعا کرتے اور لوگ ہلتے اماس کی دعا پر آپ کہتے کرتے اور پھر باہر ہیں ایک اور لفظ آ گیا بجا ہے فران پہ قسم کی بات آئی ابا ہے قرآن آ گیا کہتے ہیں کہ سب میں سے کسی سے بھی یہ ثابت نہیں کہ اسے بجا فران کا لفظ استعمال کیا ہو ہتہ اللہ کے نام اور اللہ کی صفات ان کو واپس جابنا یہ ثابت ہے اللہ کے نام کو واپس جابنا یا اللہ کی صفات کو چنا کے آ کے پھر حدیش پیش کی ہے پلانی حدیث کے اندر یہ بات ہے باقی کوئی آر بھی یہ کہہ کے ایک حدیث ہے کہ اللہ کی طرف حالت پیش آئے تو میرے جا کو سامنے رکھ کر ڈالو تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کسی آپ نے یہ روایت کوئی نظر کی اور کسی حدیث کی کتاب کے تو یہ بات نہیں پائی جاتی باقی لائے ایک روایت اللہ رہے حقیقت سہذی نہ رہتا اے اللہ میں تجھ سے مطالبہ کرتا ہوں ساتھ حق ان کے جو سے سالو کرنے والے ہیں اور ساتھ حق میرے چلنے کے تو میں یہاں اور مسئلے میں اکڑ نہیں ہے تکبر نہیں ہے ریاستی نہیں ہے اور سما ہے میں تیرے بدر سے ڈر کر تیرے رضا حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں کہتے ہیں اس کی صد میں وہ بھی ہے ابن ماجہ کے ذریعے بہت ہے اور وہ بھی کیا ہے صحیح ہے اچھا. اور اگر یہ ندی اور سنگ کا نام مان بھی لیا جائے تو مطلب ہے کہ جو آدمی اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ کا یہ توجازت کی تو یا اللہ کا فیصلہ یا اللہ کرے کام پر اور بھی کیا آمبر کیا آمبر کیا بلد کیا ایک بن جاتی ہے تو یہاں بھی گویا کہ اللہ کی سبت کو واپس بنایا گیا تین آدمی آئے ایک گھر میں چلے گئے انہوں نے ہم نے پیش کیے اور امال کے ذریعے سے انہیں یہ چار تھا جو پتر آ جائے یہ گیم ہٹ جائے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ امال کو واپس ڈالنا یہ بھی کیا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ جو کئی لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ایک تو ہے جا کیا محفوظ استعمال کرنا اس سے بڑھ کر یہ کمروں والوں کو جا کر کہتے ہیں کہ ہمارے بیمار کو شپا دے یا سنکت کو بلی کر یا بلا چیز گم ہو گئی ہے وہ واپس ہو جائے یا بلا دشواری ہوگی وہ آسان آ جائے اور ان کے شیطان ان پر یہ کرتے ہیں حدیث ہے اضراور قاد جب کوئی پریشانی پیش آئے جب کمروں والوں کے پاس جاؤ کہتے ہیں ہوا حدیث المفت یہ حدیث ہے کھڑی ہوئی اللہ کے پیغمبر پر جو لوگ حدیث کو جانتے ہیں سب کہتے بات ہے کہ یہ حدیث مفت ہے کسی نے اس کو نظر نہیں کیا اور حدیث کی جو موتمند علیہ کتابیں کے اندر یہ بات نہیں پائے گی اللہ کے نبی تو قبروں کو سیدھا کہاں بنانے سے منع بنا کرتے تھے اور جو آدمی سجدہ گاہ بنا تھا ان کرتے تھے <تصفح> یہ کہتے ہو سکتا ہے کہ نبی رضا میں کہاؤ ادھر مصیبت کہ ہے قبروں والوں کے پاس جا کر اپنی حاجت مانگو صبح نہ حارض آب و حکاس نظیم اللہ تم پا گئی تو کیا ہے بڑا آسمح کا ہے یہ <تصفح> ساری باتیں کر کے اب یہ میں کہتے ہیں اگر کوئی آدمی نجاہ نبی کہہ کر وسیدہ حاصل کرے اور اس وقت بہت زیادہ وہ کرے جو ہر کسی ضمت کی طرف نہ اٹھ جائے یعنی ایسا جو تجھے محبت ہے اپنے نبی کے ساتھ تو وہ جو تیرا محبت کر رہا ہے اپنے نبی کے ساتھ اس کو میں کیا بناتا ہوں سیدھا بناتا ہوں لگ بے شکتے لیکن خراق یہ دے دے, دے کہتے ہیں کہ میرے نزدیکی سور کیا ہوگی عید ہو جائے یہ تو ہو گیا بدا نبی کی بات بدائے غیر نبی کے اندر بھی اگر کوئی آپ یہاں کر دے تو پھر کیا ہو جائے گا یہ بھی یاد نہیں ہے فلان اے کہنا یہ جائز نہ ہوگا تو فلان شہد ہو جائے گا لیکن اس بہنے کے ساتھ کہ اندر کی سمت کو سندر بیان میں کیا بڑھایا جائے واسطہ بڑھایا جائے اندر کو فرانے اپنے پیارے کے ساتھ جو محبت ہے نا اس محبت کو میں کیا ہوں بس یہ ان کی تحقیق ہے تھوڑا سا میں نے تقریباً نقل کر لیا ہے لیکن جب آباد یہاں نقل کیے ہوئے ہیں اس میں تفصیل جواہ میں نبی علیہ السلام کی قبر پر آیا اپنے آپ کو نبی علیہ السلام کی قبر پر ڈال دیا اور کہا کہ میں اس بات سے آیا ہوں کہا بھی آپ کریں تو قبر سے آباز آب آئی کہ تیری بخش ہو گئی یہ ایک روایت پیش کی جاتی ہے آج بھی نتیجوں سے یہ روایت صحیح نہیں بلکہ موضوع ہے اس کا ایک رابی ہے سمبی پائی ہے جسے مشین نے کبا و بدہ کہا ہے اچھا جی آگے سال الملکی کا بھی وعدہ ہے سال الملکی کے حوالے بھی یہ ہے کہ ابود اوزاش کو نظر کرتا ہے الداشی کا اور ابود اوزار کا جمع الداشی سے ثابت ہو دوسری دلی پیش کی جاتی ہے زمر نے کہا تھا نہمر کی ملاقات ہو رہی ہے تیسری روایت کی آئے کی وہی روایت والی ایک آدمی نے کہا کہ میں آپ دعا کرو تو پھر آپ نے کہا کہ جلد دینی نظر ٹھیک نہ رہے اسی پر سفر کرنے والے داغی کرو اس طرح کے بارے میں یہ ابو جعفر مکانی کا مسئلہ ہے یہ تو ابو جافر مدانی کے بارے میں امام مصر بھی خطبے کے اندر اس کی تجیب کی ہے اور دیگر بھی کئی سارے افراد اس کی کیا کیے تجیب کی ہے تو یہ ابو جافر مدانی کی وجہ سے یہ روایت کیا ہے منہ حضرت آدم نے ہر تری اور رہتے بازو اور رستے حسین کا واسطہ دے کر وہ سیدھا پکڑا جب آپ امر بن ثابت بن حرمس یہ وادش یا زب ہے اور مذہب ہے اس میں یہ حدیث کوئی گھڑی ہے اور یہ اس وجہ سے کمزور ہے نبی رکم کے زمانے میں ہر عمر کے زمانے میں کا ہو گیا ایک آزادی نے نبی رکوم کی قبر پر جا کر کہا اس تب کے اکمت آپ اکت کے لیے بادشی دعا کرو نبی اضام صاحب اس کو کہا عمر کو جا کر کہو کیا بارش ہو جائے گی اس بڑے روایت کے بارے میں کہتے ہیں صدر میں سیر بن عمر امبسی ہے جو با بفاق محدسین ضعید اور وہ تم بن زدگا وہ جھٹے جسے بنایا کرتا تھا امام الحمد یہ کہتے ہوبا کر بادبی اور امام بن روم نے کہا کا نام سیرف یاد الحیث یہ سیر ب نمر ادیسے بناتا تھا اور لوگوں نے اس کو زندگی بھی کہا ہوا ہے تو خرا سا رام یہی ہوگا کہ یہ جو روایتیں لوگ پیش کرتے ہیں ایک بھر وہ بھی آ گئی از رغول بار ہے تو میرا جس وقت اور معاملات کا جب تنظیم آئے اور بات حالنا ہوتی ہے تو کمروں والوں کے پاس جاؤ اور کے مشکلات قبر کرو اس کے بارے میں جو نے کوئی حوالہ دیا جو علامہ روشنی نے کہا کہ یہ حدیث مبترا ہے اور میر حدیث کے اعتبار پر کیا اعتماد ہے تو یہ میں سے لوگوں نے پڑھا رکھی ہے سیدھی سی بات ہے کہ اگر حدیث صحیح بھی ہو جائے تو پرانے مجید کے خلاف تو صحیح حدیث بھی کوئی مقابلے مقبول نہیں دے جائے کہ حدیثیں بھی گھڑی ہوں مخترا ہوں رانی مزاح ہوں اور راگیوں کے روایتیں لے کر آدمی اس مسئلے کو ثابت کرے سیدھی سی بات سی یہی ہے کہ جو صحیح دین کا راستہ ہم تک پہنچ گیا ہے آدمی اس پر عمل کرے مانگے اللہ سے اپنے نیک عمل کا واسطہ ڈالنا یہ بھی جائزہ ہے اللہ کی کسی نام اور شبت کا واسطہ دالنا یہ بھی جائز ہے قرآن مجید کے اندر موجود ہے کہ ہم نے مناظر سے سنا کہ وہ ایمان کے آواز دیتا عام اندار پر بدلتا ہم ہمارے معاف ایمان کا واسطہ ہو گیا وہ جو واقعہ تین آدمی کا جو حدیث ہے اس کے اندر نبی رفا کے نام پتا ہے اللہ کا واسطہ بنایا جائے تو اللہ کے نام کو اللہ کسی کو واسطہ بنانے میں کیا جائز ہے ایک آدمی محرمت فران اگر کہیں مراد اس کی یہ ہو کہ اللہ فرانے کے ساتھ جو تجھے محفوظ ہے یا فرانے پر جو میرا ایمان ہے یا مجھے اس کے ساتھ محبت ہے میں اس کو وہ سیدھا بڑھاتا ہوں تو پھر تو یہ رفل کرنا جیسا کہ انہوں نے کہا ہے جائز فران کا رفل آئے تو یہ وہ جائز ہے اس میں نے کر کے تو ہم اس میں کر کے تجربہ سمجھ جائے جائز سمجھ جائے یہ تعمیر نہ کرے نفس ذات کو وسیلہ بنائے تو ظاہر ماتا کہ نفس ذات کو وسیلہ بنانا اس کی کوئی پت نہیں اور نہ اس کا کوئی ثبوت ہے میں اس کی عام طور پر مثال یہ پیش کیا کرتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی میرے پاس آ جائے اور مجھے کہے کالی کہ کفیت اللہ صاحب کے میرے چھوٹے بھائی ہیں ان کا نام دے اور کہے کہ قالک فیت اللہ صاحب کی وجہ سے میرا کام کر دو تو کالی کفیت اللہ ٹھیک ہے میرا بھائی ہے تو اپنا کوئی داندہ گزارا کر تو پھر تو میں تیرا کام کروں اگر وہ یہ کہ فیصلہ صاحب میں ہیں میرے وہ دوست ہیں تو میرا ان کے ساتھ کیا ہے تبدک ہے تو اپنا کوئی دانا گزار کرے گا تو پھر تو چلو میں اس کے کا کام کرنے سے کے لیے تیار ہو جائے اگر وہ اس کا مطلب کہ فیصلہ صاحب کی وجہ سے میرا کام کر لو تو میں کیسے کام کروں اس کا اس کا کیا تبدق ہے اسی طریقے سے اگر کوئی کے ساتھ اپنا ظاہر کرے کہ ہے محبت ہے یا تو میرا کام کر دے پھر تو ٹھیک اور اگر صرف رات کا واسطہ ڈالے تو یہ ذات کا واسطہ ڈالنا اس کی تو سمجھ بھی پڑی جاتی کہ اس کا واسطہ ڈالنے کا کیا مطلب بنتا ہے تو یہ صرف ذات کا واسطہ ٹھیک نہیں مادری سادیا کا واسطہ ڈالنا اباؤ کے بات سے واسطہ ڈالنا اس کا دلنا دلنا دلنا کرتے تو جن نوبر نے کیا اگر ان کے پاس ہے جو کچھ ہے زمین میں سارا اتنا اور بھی ہو اور بدلے میں دے دیں کہ آمد کسن کے عذاب سے بدلنے کے لیے تو تقرر قبول نہ ہو اور ان کے لیے عذابِ عدیم ہے چاہیں گے کہ نکلے آگ سے لے کر سکیں گے اور ان کے لیے عذاب ہے ہمیشہ کا تو ڈاکو کی سزا پہلے بیان ہوئی اب یہاں چور کی سزا بیان ہوتی ہے چور مرد ہو یا عورت ہو ان کے ہاتھ کاٹو بدلا ادا جن نے کیا یہ تمبی ہے اللہ کی طرف سے اور وہ طرح زبردست ایگمنٹ والا پھر جو بھی توبہ کرے گرو کے بعد اور اصلاح کرے بس تاکہ مہربانی کرتا پر بے شکا بخش والا مہربان ہے عدم کا عدم کیا تجھے پتہ نہیں کہ اللہ کہ پاس بات آسمانوں کی اور زمین کی جس کو چاہے سر جس کو چاہے پسے اور اللہ ہر چیز پر قاضر ہے اے رسول غم گام دار یہ وہ لوگ جو کمر میں دوڑتے ہیں یہ کون ہے یہ وہ لوگ ہیں جن نے کہہ دی اپنے منہ سے کیا بھی مانتا ہے لیکن دل بھی مان تو نہیں یا یہ وہ لوگ ہے جو بھی ہوتی ہے سب ماحول میں سب ماحول نہ آ جاسوسی کرتے ہیں جھوٹ بولنے کے لیے اور جاسوس ہے ایک اور گاؤں کے لیے یہ آتے ہیں جاسوسی کے لیے اور پھر جا کر جھوٹ بھی بولتے ہیں کچھ لوگ جو آپ کے پاس ہی ہے یہ ان کے لیے جاسوسی کرتے ہیں युवा के पूरे कार्यमा और किसी को यह है कि ये कलेमा तारीफ करते हैं अपने असल शिकालने से उसको हटाते हैं और सही उसका जो मायना है गुलामी लड़ का उस मायने को नहीं बयान करते हैं फिर ये आते हैं छोटे और कहते हैं बड़े इनको अगर तुमको ये फतवा मेरे तो हम बैठो और अगर ये फतवा ना मिले तो फिर बचो तैयार की बात फिर ना मांगो جس کو ادھر ارادہ کرے مذہب کرنے کا تو ہر جس میں مالک ہوگا تو اس کے لیے ادا سے کسی چیز کا یہ وہ لوگ ہیں کہیں ارادہ کی ادا نے کہ پاک کریں دلوں کو ان کے لیے دنیا میں رسوائی اور ان کے لیے آدت میں عظام عظیم ہے جاسوسی کرتے ہیں جھوٹ بولنے کو اور بڑے حرام خور بھی ہیں حرام مال کماتے ہیں کھاتے ہیں نظرانے میئر کے نام کے وصول کرتے ہیں جاغو کا پھر اگر آ جائے تیرے پاس تو فیصلہ کر یا عراج کر مزید تیری فیصلہ کر مزید نہ فیصلہ کر اور اگر کوئی عراز کرے گا تیرا بے گار کو چل سکیں گے لیکن اگر فیصلہ کرنا ہو تو فیصلہ کرو انصاف کا بے شک اندر پسند کرتا ہے انصاف کرنے والوں کو کیسے فیصلے بڑھائیں تجھے حالت ان کے پاس تو ہے جس میں تک حکم ہے پھر اسے اراد کرتے ہیں اور نہیں ہے وہ لوگ ایمان والے یہ کچھ واقعہ ہے جس واقعہ کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے لیکن اس واقعہ کو سامنے ذکر نہیں کیا جا رہا کئی علماء نے یہاں ما کے لکھ رہا ہے کہ ایک یہودی مرد اور ایک یہودی حوصلہ ان کا سنہا ثابت ہو جاتا اور پھر انہوں نے کچھ بندے بھیجے نبی اسلام کے پاس اور یہ کہا کہ دیکھو نبی اسلام کیا فیصلہ کرتے ہیں اگر نرمی کا فیصلہ کرے تو قبول کرو اگر سردی کا فیصلہ کرے تو قبول ہو کرو لیکن انتفاق ایسا ہوا کہ نبی نظام کی سلاد اور سے یہ کرما جاری کرایا کہ میں تمہاری, کی فیصل ہوں. جو تمہاری کی کیتی ہے نا اسی کے مطابق ان کو جائے. اب وہ کچھ نہ کر سکے اور ان آیا جو کیا گیا اشارہ کی کی کیا, کیا گیا ہے ہم نے وہ تعلیم طورات... کیسے فیصل بنایا تجھے آگے ان تو رات ہے اس میں اندر کا حکم ہے پھر اسے ڈرتے ہیں اور نہیں ہے وہ لوگ مان والے ہم نے وہ تاریخ اس میں ریت ہے اور نور ہے فیصلہ کرتے آئے اس کے مطابق نبی جنہوں نے فرما برداری کی فیصلہ کرتے آئے کے لیے اور فیصلہ کرتے آئے درمیش بھی اور فیصلہ کرتے آئے برا ماں بھی اس واسطے کو انہیں گہمان بنا کے چند ساتھ کے اور وہ پھر اس کے کبھی لینے والے بس نہ ڈرو لوگوں سے ڈرو خود سے اور میری آیتوں کے بدل تھوڑا بکر ہو اور جو آدمی فیصلہ نہ کرے اس کے مطابق جو عطر کارا اور لائق کافر تفصیل مدر میں لکھا ہے کہ فیصلہ نہ کرے مان اللہ کے مطابق وہ صحیح نم ہی جاہر کرے اور انکار کرے تو پھر وہ آدمی کیا ہو جاتا ہو جاتا ہے اور فیصلہ نہ کرے انکار بھی کرے بات اس کچھ ہے اس کے کھلے آدمی کو شک نہیں ہے وقت ابنا نہ آ اب ایک اور فیصلہ ہم نے دوبار میں یہ بھی لکھا تھا کہ نفس بدلے نفس کرتا ہے یہ کساس کا مسئلہ آ گیا آنکھ بدلے آنکھ کے ناد بدلے ناد کے اور کان بدلے کان کے اور دانت بدلے نام کے باقی کوئی زخم بھی ہو جس زخم کا کساس ممکن ہو اس کا کساس ہے جس زخم کا کساس ممکن نہ ہو اس زخم کا کساس نہیں ہے یہ ویسے ہی انسان سمجھ سکتا ہے کہ اگر ایسا زخم ہو جائے اس کے بعد پورا پورا بدلا نہ ہو سکتا ہو کبھی ہو یا بیشی ہو اس کے اندر خاص نہیں ہونا چاہیے اور جو آدمی معاف کر دے اس کو تکلیف ہو جی معاف کر دے اس کے لیے کفارہ ہے اور جو فیصلہ نہ کرے اس کے مطابق سارا کوئی لوگ زیادہ مہنگے مقم پیدا آ رہا ہار ہو اور ہم ہاں نے ان کے پیچھے بھیجا اس مریم کو سچا بتانے والا اس, اس کے پہلے ہے اور دی اس کو انجیل اس میں ہدایت اور رول ہے اور سچا بتانے والی اس کو جو اس سے پہلے تو رات اور ہدایت اور نصیحت رہنے والوں کے لیے ان دین والوں کو بھی یہ ہی چاہیے نا کہ فیصلہ کرے اس کے مطابق جو مطابق اتارا ان چین میں اور جو مانگتا کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ لوگ لوگوں پاسے کا ہے اب تیری طرف بھی ہم نے کتاب اتاری مس بالحق سچا بتانے والی اس کتاب کو جو پہلے ہے اور دیکھے پر تو بھی فیصلہ کرنے کے درمیان اس کے مطابق گورنر اتارا اور نہ پیروی کروں کی خواہش آپ کی اعراض کر کے اس سے جو تیرے پاس حق آیا لن چاہتا تو میں ٹھیک ہے یہ ساری کتابیں بکی یہ ساری کتابیں سچی لیکن یہ ظاہر بات ہے کہ ہر زمانے کے اندر حکام کیا ہے الگ الگ ہے ہر ایک کے لیے ہم نے وہ کر تم نے سے ایک دستور رہے ہو ایک راستہ کسی کو کوئی حکم دیا کسی کو کوئی حکم دیا تو حکام کے اندر بتا فرق ضرور ہے اور اگر سب کا حملہ تو کر دب کو ایک دن بار لیکن اللہ آزمائش کرنا چاہتا ہے جو آکام اللہ دیتا ہے کہ کیا اس حکام پر لوگ عمل کرتے ہیں یا نہیں بس آگے بڑھو بڑھائیوں میں اللہ کی طرف اعتبار رکھتا سب کا بس خبر دے گا تم کو اس کی جس میں تم کچھ اختلاف کر دیتے وہاں آگے ہم نے کتاب بھی اور یہ بھی کہا فیصلہ کر کے درمیان کے مطابق اور ان کی اور بچ کر کہ میں ڈال دیں بعض سے جو اللہ اتارا پہن لو پسند ہے وہ بات کو نہ مانے تو جان دے کہ اللہ ارادہ کرتا ہے کہ ان کے بعد وجہ سے ان کو تکلیف ہوتا ہے اور تاکہ بہت سارے لوگ مطلب پاتے گئے تو کیا چاہریت کا فیصلہ کرتے ہیں اور کون زیادہ پھر اللہ سے بے بیت بار فیصلہ کریں گے ایسی قوم کے لیے جو کہ یقین دائیں والهموريا باس قميت بندهم منكم بينهم منهم ان الله لا يعاذ الفاسدين فتنذير في قلوب الماروي يسالون بي يقول النفشان ان هم ماكم قاب صد اعمال بس اس سے پہلے یہود کے کافی سارے قبائش بیان ہوئے ہیں اگلی آیات کے اندر بھی یہود کے قبائش کچھ بیان ہونے والے ہیں تو یہ یہودی جو اتنے گندے قسم کے لوگ ہیں ان کے ساتھ مسلمانوں کا تعلق اور مسلمانوں کی دوستی نہیں ہونی چاہیے مسلمانوں کا آپس میں پیار ہونا چاہیے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دوستی ہونی چاہیے اور مسلمان یہود اور نصارہ کے ساتھ دوستی کرے یہ طریقہ ٹھیک نہیں یہ کام اچھا نہیں ہے اے ایمان والو نہ بڑھاؤ یہود اور نصارہ کو دوست بعض ان کے دوست ہوتے ہیں بعض کے یہود اور نصارہ آپس میں اکٹھے ہو کر مسلمانوں کا مقابلہ کرتے ہیں اور لوگ کوئی ان سے دوستی کرے گا تم میں سے بس تاکہ وہ انہیں میں سے ہوگا تو یہ بہت شدید الفاظ استعمال کیا ہے اس آدمی کے لیے جو یہود اور نشارہ کے ساتھ تعلقات قائم کرتا ہے آج کے دور میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً مسلمان سلطنتیں جتنی بھی ہیں ان کے حکام وہ عام طور پر یہود اور نصارہ کے ساتھ دوستی کیے ہوئے ہیں <coughs> یہ ٹھیک ہے کہ یہ جن کی حکومت ہے سعودیہ میں تو وہ لوگ توحید کا عقیدہ تو رکھتے ہیں لیکن صرف اتنی بات تو کافی نہیں ہے اٹھتی کہ آدمی کا کھیندہ کیا ہو جائے صرف توحید والا ہو باقی سارے بند کام کرتا رہے تو یہود اور نصارا کو لوگوں نے بڑا موقع دیا ہوا ہے اپنے ملک کے اندر شکریہ کہ ہم بڑی حمایت کرتے تھے ہمارا دلی اور کر ان کے ساتھ بڑا سارا بندو تھا لیکن جب سے یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ یہود اور نصارہ کو موقع دیا ہے زیروت العرب میں میرے دل میں تو واقعی ان سے نفرت پیدا ہو چکی ہوئی ہے کیوں اس بات یہود اور نصارہ کے ساتھ دوستی قائم کرنا اور تندر قائم کرنا یہ تو ٹھیک نہیں اور نذیرت العلم تو وہ جگہ ہے جہاں نبی علیہ السلام نے حکم دیا تھا کہ یہود اور نصارہ کو نذیرت العلم سے نکلنے پر مجبور کر دو ایسے حالات پیدا کر دو کہ یہ یہود اور نصارہ نذیرت العلم کے اندر رہ نہ سکے تو پھر عراق کا ڈر ایسا مسلط ہوا کہ انہوں نے ایران اور اسلامی سلطنت تھی بجاعش کی تو اس کے, کے ساتھ مسلمانوں کی حکومت ہی مسلمان جیسے کیسے بھی ہیں ان کے ساتھ معاہدہ کرنے کی بجائے انہوں نے یہود اور نسارہ کو دعوت دی اور پھر اپنے تیل کی دولت بھی خرچ کی اپنے آپ کو کنگال بھی کیا تو اس وقت تو ان لوگوں نے بھی اچھا کام تو کیا اور ہمارے اوپر جو, جو مسلط ہیں جتنے بھی آج تک جتنے, جتنے بھی مسلط ہوتے آئے ہیں ان لوگوں نے یہود اور نسارہ کے ساتھ ٹیگیں بڑھائی ہوئی ہیں اور انہیں کے ساتھ تعلقات ہیں ان لوگوں کے بھی ظاہر بات ہے پرانے و کا صحیح صحیح فتویٰ ہے کہ جو لوگ یہود اور نصارہ سے دوستی کرتا ہے وہ تم میں سے ہے بلکہ وہ پوری میں سے ہے تو پھر گویا کہ ان کا یہود اور نصارہ کے ساتھ تعلق ہونا یہ ان کو یہودی اور نسلانی بنانے کی طرف لے جاتا ہے ان کا ایمان والوں کے ساتھ تعلق باقی نہیں رہتا بے شک اللہ تعالیٰ ذالم کو ان کو ہدایت نہیں دیتا بس تو دیکھے گا ان کو جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ دور دور کر ملتے ہیں ان سے ان کے ساتھ اپنے روابط بڑھاتے ہیں کہتے ہیں ہم کو ڈر ہے کہ گندگش زمانے کی کوئی آ جائے گی اور ہو سکتا ہے کہ یہ ہوتی جو ہمارے شہر مدینہ کے اندر رہتے ہیں ان کا غربہ ہو جائے پھر ہم کیا کریں گے فرمایا قریب ہے کہنا تھا فیصلہ لیا ہے یا کوئی اور عمل دے اپنے آپ اپنی طرف سے یہ جو ہوتی مدینہ منورہ یا مدینہ منورہ کے ارد گرد رہنے والے یہ تمہارے اوپر غربہ نہیں پا سکیں گے بلکہ ایک فیصلہ ہونے والا ہے ودی جلا بتن ہوں گے اور کئی قتل ہوں گے قید کیے جائیں گے چنانچہ یہ جو پرانے مجید نے اشارہ کیا یہ باتیں میں پوری ہوئی بنو بنوکا کو بھی جلا بدل کیا گیا بنو ال نظیر کو بھی جلا بدن کیا گیا اور بنو قرضہ ان کے افراد کو قتل کیا گیا پھر یہ جو منافق ہیں تو یہ اپنے دل میں جو بات چکائے ہوئے ہیں اس پر یہ ناطم ہوں گے وہ ابھی رام انور اور کہیں گے ایمان والے کیا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے قصبے کھاتے تھے پکی قسمیں کہ یہ تمہارا ساتھ دیں گے اب کس منافع نے تمہارا ساتھ دیا ہے برباد ہو گئے سب کے کیول بس ہو گئے خسارے والے یہود اور نسارا سے دوستی یہ ارتدار کا سبب بنتی ہے کیونکہ نفوز آگے فیتہو من مین تو لہذا ارتدار کے سبب کا ذکر کرنے کے بعد جو لوگ مرتد ہونے والے تھے قریب زمانے میں تو فرمایا کہ کچھ لوگ مرتب تو ہوں گے لیکن کچھ لوگ جو مرتد ہوں گے ان کی پھر فلسر بھی ہو جائیں گی اور جو لوگ مرتدین ہیں وہ پھر ملک ادب کے اندر قائم نہیں رہ سکیں گے اے ایمان بار ایمانوں جو تم میں سے مرتد ہو جائے اپنے دین سے تو اللہ تعالیٰ مسلط کرے گا ان پر ایک قوم وہ قوم ایسی ہے کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے اور وہ قوم ایسی ہے جو ایمان ایمانداروں کے لیے بڑے گرم ہوں گے اور قابلوں کے مقابلے میں بڑے زبردست ہوں گے جہاد کرتے ہوں گے اللہ کی راہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت پر کوئی ڈر کوئی نہ ہوگا یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہے دے اور وسط بار جاننے والا ہے اب یہاں پرانی مجید نے ایک پیشینگوئی کر دی ہے وہی یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے مرتب ہونا ہے جن لوگوں نے مرتب ہونا ہے گرم میں ان کا بھر کو نکالنے کے لیے اچھے لوگ میدان میں آ جائیں گے اور جو لوگ میدان میں آئیں گے وہ اللہ کے پیارے اور اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے اب یہ پرانے مجید کی پیشین گوئی ہے دیکھنا ہے کہ یہ پیشین گوئی کب پوری ہوئی اتفاق ایسا ہوا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری دور ہے تو نبی علیہ صلی اللہ وسلم نے جب کافی سارے علاقے پر قبضہ جبا دیا اور آپ کی نبوت پر کئی سارے لوگ ایمان لے آئے تو کئی لوگوں کے دلوں میں یہ خیال پیدا ہوا کہ جب نبی علیہ صلی اللہ السلام نے نقوت کا اعلان کیا تو کئی سارے لوگ آپ کے مرید ہو گئے آپ کی عزت بڑھ گئی تو چلو ہم بھی نبی بن جائے اور ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم بھی نبی ہیں تاکہ لوگ ہمارے ساتھ مل جائیں گے ہماری عزت ہو جائے گی وقار ہو جائے گا مسلمہ کذاب نے بھی دعویٰ کر دیا نبی ہونے کا اسمد انسی نے بھی دعویٰ کر دیا نبی ہونے کا اور فلحہ اسدی نے بھی دعویٰ کر دیا نبی ہونے کا سجا ایک عورت سے بھی دعویٰ کیا تھا نبیا ہونے کا تو باہر کہہ ایک فیصلہ پیدا ہوا کئی سارے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اسود انسی تو نبی السلام اللہ نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں اسود انسی کے مقابلے میں فوج بھیجی تھی تو فیروز نامی ایک شخص نے اسود عنسی کو قتل کر دیا تھا نبی علیہ السلام نے الفاظ فرمائے تھے فاض فیروز فیروز تو کافی ہو گیا لیکن اسمد عمسی کے جو غریب تھے اب ان کے لیے دوبارہ ملت اسلامیہ میں آنا مشکل ہو گیا انہیں یہ سمجھا کہ جب ہم آئیں گے کل تو مسلمان ہمیں سزا دیں گے تو مسلمان کا سمجھا ملے تو مسلمان کا صاحب کی امت فوجی کافی پڑ گئی اس کی برادری کے افراد یہ کہتے تھے بعد میں حدیث کی کتابوں کے اندر یہ روایتیں موجود ہیں کہ ہم کو پتا تھا کہ ہماری برادری کا یہ بندہ مسلمان جھوٹ بولتا ہے یہ نبی کوئی نہیں ہے لیکن ہم یہ سوچتے تھے ایک ہماری برادری کا بندہ ہے دوسرا بلو حاشم کی برادری کا بندہ ہے تو ہم بلو ہاشم کی برادری کے بندے کو اپنے اوپر مسلط کریں اور اس کے مرید ہونے سے بہتر یہ ہے کہ اپنی برادری کا جو بندہ اس کے مرید ہو جائے تو باہر قید ہو مسلمہ کا صاحب کی فوجی قوت کافی بڑھ گئی حضرت اور بغیر صدیق رضی اللہ علیہ کے زبان خلافت میں مسائلہ کذہب کی فوجی قوت کا کچن نکالا گیا مسائلہ کذاب بھی قتل ہوا اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ جس شخص نے حضرت حمزہ رضی اللہ الطاع کو قتل کیا تھا اس نے مسائلہ قصاب کو قتل کیا تھا ویسے اس کے ساتھ ایک دوسرا بندہ بھی شریک تھا تو مسائلہ کذا کا قتل ہو گیا اور کئی سارے لوگ ہلکا اسلام میں آئے اور کئی سارے لوگ قتل <تصفح> ہو یہ سارا واقعہ پیش آتا ہے حضرت بکر صدیق کے زمانہ ہے خلافت میں کچھ لوگوں نے زکاط کی فرضیت کا انکار کیا وہ بھی مستد سمجھے گئے اور کچھ لوگ زکوٰۃ خلیفہ وقت کو نہیں دیتے تھے مستد تو وہ نہ تھے لیکن ملتدین کے ساتھ ان کے تعلقات پورے پورے تھے وہ تبدیل ان کی حمایت کرتے اور یہ ملتدین کی حمایت کرتے تو حضرت مکر صدیق نے وہ تبدیل میں اور علم میں امتیاز کوئی نہ کیا سب کے ساتھ قطار کیا اور اس میں ضرورت ہی یہ تھی کہ خواب مرتب ہو یا متنظیر کے ساتھ اتنگ لڑنے والا ہو سب کے ساتھ کتاب کیا جائے اور لڑائی کی جائے تو حضرت اور بکر صدیق کے زمانہ خلافت میں پرانی مجید کے لیے کوئی پوری ہو گئی تو پرانی مجید کے نفظ یہ ہے کہ وہ موم دن کا مقابلہ کرے گی اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے تو گویاد ہے تو مغرب صدیق اور ان کے ساتھ لیجیے وہ بن گئے جن سے اندر کی محبت ہے اور ان کی اندر سے کیا ہے محبت ہے اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ حضرت علی رضی اللہ و تال آج نے بھی اپنے دورے خلافت میں کئی افراد کے ساتھ مقابلہ کیا تھا تو یہ پیشین کوئی اس وقت پوری ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ و تال آلو انہوں نے جن لوگوں کے ساتھ لڑائی کی تھی وہ خود بھی ان کو مرتد نہیں کہتے تھے حضرت آشرش اللہ اعلیٰ کا پورا پورا احترام کیا تھا حضرت علی نے اور جس آدمی نے حضرت زبیر کے قتل کی شبری سنائی حضرت علی کو <تصفح> کہا برے گلی کے سامنے کہا تھا <تصفح> ایک بندہ کہنے سامنے آئے گا اور کہے گا کہ خوش ہو جاؤ میں زبیر کو قتل کر کے آیا تو بیری طرف سے شبری سنانا چاہوں کی تو حرف زبیر کی قتل پر حضرت علی پریشان تھے حضرت کرا رضی اللہ کا کاش دیکھی جب حضرت علی نے تو زبان مبارک سے یہ گرما نکلا کاش میری موت اس سے کافی سال پہلے واقع ہوتی ہوتی اور میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر نہ دیکھا ہوتا کہ میرا بھائی طرح یہ ہماری موج کے ہاتھوں سے قدر ہو گیا حضرت معامیہ رضی اللہ تعالیٰ عدو کے ساتھ باقی جنگ ہوئی حضرت علی کی جگہ نفل کے تھے اخبار بغا ہوا رہے گا وہ ہمارے بھائی ہیں صرف یہ ہے کہ انہیں بغاوت کی ہے دینا ودین ہم واحد ہمارا بھی وہی دین ہے ان کا بھی وہی دین ہے بلکہ مزید صاحب قتل نہ وقت لا ہوں جننا کہ جو آدمی میری پارٹی قتل ہوئے وہ بھی جنل میں پہنچ گئے ہیں اور جو افراد ان کی پارٹی اکتل ہوئے وہ بھی جنل میں پہنچ گئے ہیں تو خود حضرت علی جب ان کو پتا دھونی کرار دیتے اور ہر پتی کے یہ خود بند ناجر مشہور ہے کہ حضرتری کے حضر خود میں اکٹھے کی ایک شہید ہے تو اس کے اندر جب یہ ساز اور باز موجود ہے تو حضرتری تو ان کو مرتب خود سمجھتے نہیں بلکہ اس کے بعد جب ہاتھیوں کے ساتھ جنگ ہوئی تو بعضیوں کو انہوں نے بدتر تو کرا دیا اور یہ بھی کہا کہ نبی احسان کی پیشی کوئی پوری ہو رہی ہے میرے دور میں لیکن حضرت تری نے ان کی اپراد جو قید ہوئے یا ان کا مال جو آیا اس کو مال غنیمت قرار نہیں دیا اور جو ان کے افراد قید ہوئے ان کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کیا کہ کی وہ مسلمانوں کے اندر تقسیم کر کے تو کہا ہے کہ وہ تمہارے فلنگ میں اور صدی میں رہے یہ کام نہیں کیا اگر الزریف مقابل سمجھتے ہوتے تو پھر الز تریف کے ساتھ یہ معاملہ کرتے میرے خلاف اس کے کہ جو حضرت ہے بکر مغرب کے زمانے میں ان کا مال آیا اس کو مال غنیمت سمجھا گیا ہے اور مسلمانوں نے اس مال کو آپس کے تقسیم بھی کیا ہے تو اس واضح کر کے ارپنی کے زبانے میں واقعی لڑائیاں ہوئی ہیں لیکن ان لڑائیوں پر یہ آیت کے الفاظ سادے نہیں آتے حضرت بکرے صدیق کے زبانے میں جو لڑائی ہوئی اس لڑائی پر اس آیت کے الفاظ کے آتے ہیں سادے کو آتے ہیں تو اس آیت سے حضرت البد صدیق کا خلیفہ پر حق ہونا ثابت ہوتا ہے اگر وہ خلیفہ پر حق نہیں تھے اللہ تعالیٰ یہ کیوں کہتا ہے کہ یہ لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں اور میں ان سے محبت کرتا ہوں اور تاریخ میں ادا یہ کہتے ہیں کہ یہ ایمان والوں کے لیے بڑے نرم جن ہیں اور قانون کے مقابلے بڑے سنت ہیں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں کرتے یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہے دے اور رضرا مسلم والا جاننے والا ہے اس آئٹ سے حضرت علی صدیق رضی اردو بکرے صدیقی افساؤ تعداد خلافت کا بڑا حق ہونا ثابت ہوتا ہے سجا جو نبی جس نے کا دعویٰ کیا وہ مسلمہ کا صاحب کے ساتھ اسے نکاح کر دیا تھا وہ بھی پھر چلے گئے دنیا میں دونوں ذلیل ہو گئے تو نیا ادی جو ہے یہ گرفتار ہو گیا تھا اور اس کی طاقت جو ہے وہ ختم ہو گئی تو پھر تلحا اسدی نے اعلان کر دیا کہ میں نے جو بات کہی تھی کہ میں دعویٰ کیا تھا نبی ہونے کا تو میں توبہ کرتا ہوں اس کے بعد اس کی توبہ صحیح ثابت ہوئی اور اس کے بعد پھر یہ مسلمانوں کی طرف سے مل کر کافروں کے ساتھ لڑائی کرتا رہا ہے اب تاکہ کابسیہ کی جنگ میں تلحا اسدی اپنی برادری کو بھی ساتھ لے کر گیا اور اسے بڑے کارنامے میں سر انجام دیے تھے وہ میں ہو گیا تھا ٹھیک ٹھاک مسلمان ہو گیا تھا باقی سارے جو نے حکومت کا دعویٰ کیا تھا وہ سارے سارے دلی ہوئے تھے اب اس آیت سے حضرت بکر صدیق کی خلافت کے حق ہونے پر روشنی پڑتی تھی تو یہ جو اگلی آیت ہے تو اس اگلی آیت کو آب اتشہیوں یہ سمجھا کہ اس اگلی آیت سے حضرت علی کا خلیفہ گلاف فصل ہونا اس پر روشنی پڑتی ہے ایک ہے نفس خلافت حضرت علی کی نفس خلافت پہ تو کوئی جھگڑا نہیں ہے ہم حضرت علی کی خلافت کو مانتے ہیں البتہ خلافت بن فصل مانتے ہیں خلافت بلا فصل ہم کی نہیں مانتے چوتھے گندے میں حضرت علی کے پاس خلافت آئی اور ان کی خلافت کے آتی بالکل ٹھیک ٹھاک تھی اور وہ بنی ہوا پر ہم سے ہمارا نظریہ ہے اس آیت کا یہ مینا اور انتظار انی و تمہارا حاکم اللہ تمہارا حاکم اللہ کا رسول تمہارے حاکم وہ ایمان والے جو نماز بھی پڑھتے ہیں اور رکو کرتے ہوئے زکاب دیتے ہیں تو جو رکو کرتے ہوئے زکام دیتے ہیں نا وہ تمہارے کیا ہیں حاکم ہیں یہ اب اتشیوں کا مانا ہو گیا اس کے بعد پھر رکو کرتے ہوئے زکاب دینا اس کے لیے پھر انہیں ایک نوایت بنا رکھی ہے کہتے ہیں کہ حضرت علی رزی اللہ دادارو مسجد نبی کے اندر نماز پڑھ رہے تھے ایک شاعر آیا تو اس فائد کی امداد کسی نے بھی نہ کی بندے اور بھی مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے حضرت تری نماز پڑھ رہے تھے تو پھر وہ ہلتری کی طرف تو متوجہ ہونا نہیں چاہتا تھا کیوں اس واسطے کہ ہندری تو نماز پڑھ رہے ہیں باقی اس کو خیر کوئی نہیں ڈالتا تھا باقی کو اس کی امداد کو نہیں کرتا تھا تو حضرت تری نے پھر اشارہ کر دیا کہ بھئی تم میرے پاس آ تو جس وقت وہ ہر پری کے پاس آ گیا تو یہ نماز پڑھ رہے تھے رقوق کے ہاتھ میں سے اردو شارک آ گئی یہ جو میرے ہاتھ میں انگوٹھی ہے نا یہ انگوٹھی تو اتار لے جو ناجہ یہ ہرپری کے ہاتھ میں سے جو انگوٹھی تھی وہ اسے اتاری اللہ نے تعریف کی کہ یہ لوگ وہ ہیں جو سکاپ دیتے ہیں اس حال میں کہ انہوں نے رقوق کیا ہوا ہے تو پھر یہ جو حقوق کرنے کے ہاتھ میں سکاپ دیتے ہیں اللہ کہتے ہیں تمہارا پری وہ ہونا چاہیے اللہ تمہارا بری یعنی حاکم اور اللہ کا رسول اور وہ ایمان والا جو کہ نماز پڑھتا ہو اور رسول کی لڑکی آخر میں دیتا ہو یہ جو روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اشارہ کر کے کہا کہ میرے ہاتھ سے انگوٹھی نقاب دے تو علامہ ابن کثیر رہے معدہ نے تفسیر کے اندر اس آیت کی تفسیر میں اس روایت کو نقل کر کے تو ثابت کیا ہے کہ اس روایت کے اندر ایسے راوی ہے جن کا عطا پتہ کوئی کہ وہ کون ہے اور کون اور نہیں اور کچھ راوی ضعیف بھی ہے تو باہر کیا مجہور حال یا مجہور اہم شخص سے جو روایت ہوتی ہے اس کا اعتبار اور وہ نہیں ہوتا تو حضرت علامہ ابن اقبال کثیر راہ ملا نے اس روایت پر کلام کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ روایت ٹھیک نہیں چلو اور ان کے ساتھ ہم بات کر ہوئے یہ بات کہتے ہیں کہ اگر یہ روایت مان بھی دی جائے اب یہاں لفظ ولی کا ہے وادی کا لفظ نہیں ہے تو یہ دو لفظ ہوتے ہیں ایک وادی کا لفظ ہوتا ہے جو ون آیت سے محفوظ ہے ایک لفظ ودی ہے جو کہ ون آیت سے کیا ہے محفوظ ہے ون آیت یہ دوستی کے معنی میں ہوتا ہے صرف مشبہ اس کا جو ہے بلی اس کا مینا دوست ہوتا ہے وادی کا مینا لتا کیا ہوتا ہے ہاکم ہوتا ہے تو اس جگہ پرانی مجید میں لفظ ولی کا آیا ہے وادی کا لفظ نہیں آیا مدین برآں اگر یہ حکومت کی بات ہے دوستی کی بات اور نہیں تو پھر یہ جو اگلی آیت ہے اس میں یہ لفظ ہے وہ میں یہ لفظ اللہ رسول اور بدلام تو وہاں بھی یہی ولایت کا لفظ ہے تو پہلی جگہ ولایت کا معنی اگر حاکم بڑھا تو اگلی جگہ بھی پھر ودایت کا معنی کیا بڑھے گا ہاکم بڑھے گا تو ماننا یہ ہو جائے گا کہ جو شخص اللہ پر حکومت کرے اور اللہ کے رسول پر حکومت کرے اور ایمان والوں پر حکومت کرے بھائی نہ ہی بندہ ابول راج اللہ کی جو فوج ہے وہی کیا ہوتی ہے غالب محبت ہوتی ہے تو آگے جا کر جو ولاد کا دبل ہے اس کا مینڈ اگر حکومت کیا جائے تو داد ہے اللہ پر حکومت کرنا اللہ کے پیغمبر پر حکومت کرنا ظاہر بات ہے کہ اس بات کا کوئی بندہ قائم نہیں ہو سکتا کہ اللہ پر حکومت کرنا جائز ہو اللہ کے پیرمبر پر حکومت کرنا اللہ کی حکومت ماننی پڑتی ہے رسول کی حکومت ماننی ہوتی ہے کسی مسلمان آدمی کے لیے وہ جائز نہیں ہے تو وہ یہ کہے کہ میرا کنٹرول ہے میری حکومت چلتی ہے اللہ پر تو اگلی آیت میں جو ڈبل توجہ ہے اس میں تو دوستی والا بہنا ہے تو جب آگے دوستی والا بہنا ہے تو پہلے بھی دوستی والا مہنا کس طرح ہے یہود اور نسارہ کو اور یاد نہ بڑھاؤ وہ تمہارے دوست نہیں تمہارا دوست کون ہوتا ہے ایمان والے تمہارے کیا ہوتے ہیں دوست ہوتے ہیں جو اللہ کے ساتھ دوستی کرے اللہ کے رسول کے, کے ساتھ دوستی کرے ایمان والوں کے ساتھ دوستی کرے پھر نہ بندہ اپنے غالب تو پہلے یہود اور نسارہ کی دوستی سے بنا کیا اور ان آیات میں ایمان والوں کے ساتھ دوستی کی طرف اور تبدیل کی کہ ایمان والوں کے ساتھ تمہاری دوستی ہونی چاہیے تو یہ خرابی لازم آئی کہ اگلی آیات کے اندر میں حکومت والا بنا کر ختم کر گیا کہ یہ لوگ اذان کے اندر یہ کربا کہتے ہیں حضرت علی کی منقبت کے انفاظ کہہ کر ولی یونتا تو ولی کا معنی جب حاکم ہے تو معنی یہ ہوگا کہ علی اندہ پر کیا ہے حاکم ہے ظاہر بات ہے کہ وہاں یہ میڈم ماننے کے لیے یہ تیار نہیں ہوں گے تو یہاں جب ولی کا مینا حاکم ماننے کے لیے تیار نہیں تو یہاں ولی کا مینا حاکم کیوں مت بڑھاتے ہیں اس کے علاوہ یہ بات ہے کہ اگر اس آیت سے حضرت علی کی امامت اور خلافت بلافت ثابت ہوتی ہے تو اس آیت سے ایک بات پتہ چل گئی کہ حاکم وہ بندہ ہونا چاہیے جو کہ نماز پڑھتے ہوئے رکو کرتے ہوئے سکا دیا جائے وہ حاکم ہونا چاہیے تو چلو حضرت علی نے تو رکو کی حدم سکاط دی فرض کرو جیسے انہوں نے روایت پڑھائی حضرت حسمت رقوق کی حدم سکاط کوئی نہیں دی تھی حضرت رقوق کی حد میں سکاط کوئی نہیں دی تو پھر ان کو امام سمجھنا اور ان کو سمجھنا کہ وہ بھی امام ہیں ہمارے اور حکومت ان کے پاس ہونی چاہیے تھی اور جب لوگوں نے ان سے ان کو حکومت نہیں لینے تھی وہ سارے کیا بنتے ہیں پھانسی بنتے ہیں تو آگے ان کی حکومت اور ان کی امامت پھر کیسے ثابت ہوگی کیونکہ امام تو وہ ہوتا ہے جو کہ حکوم کی کیا دے زکام دے تو حضرت علی نے خط کرو کہ رقوق کی حدم سکھا دی ہے تو حضرت اصل حاصل حضرت, حضرت دی اور دیگر عظم نے تو رکو کی حدم شکایت کوئی نہیں دی تو پھر ان کی امامت کیسے ثابت ہوگی آخری بات حضرت علی رضی اللہ اور عنہ نے نبی صلی اللہ الصلاۃ کے زمانے میں جو ان کی کیفیت تھی تو صاف صاف پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی بڑی کمزور حادث اور ان کے پاس کھانے پینے کے لیے بھی بعض اکاؤ تکلیف آ جاتی پریشانی آ جاتی ڈر کا گزارا بھی نہیں ہوتا تھا حضرت فاطمت نبی کا صاحب نے جا کر کہا بھی تھا کہ ہمیں بھی کو غلام دے دو اور میں تمہارے گھر میں یہ بات نہیں ہونی چاہیے تو حضرت قریب تو صاحب نصاف ہی نہیں اگر کوئی آدمی صاحب نصاب ہو اور حساب کر کے پیسہ دے ٹانے سوا حصہ دکان بنتی ہے ویسے اگر ایک آدمی صاحب تو وہ زکات نہیں کہلاتی بلکہ وہ عام سب کا کہلاتا ہے تو پرانی مجید میں زکات دینے کا ذکر ہے پرانی مجید میں عام سب دینے کا ذکر ہے. نہیں تو حضرت تحری پر تو زکوۃ لازم کوئی نہیں تھی تو جب حضرت پر زکات لازم کوئی نہیں تو اگر اگر بھنس کر انگوٹھی انہیں دی بھی ہے تو وہ انگوٹھی دینا سب کا وہ دینا, دینا کہ نہیں سکتا تو اگر اس روایت کو صحیح مان بھی دیا جائے کہ رکو کی ہاتھ میں انہوں نے انگوٹھی دی تھی تو پھر بھی یہ نفر جو پرانے مجید کے ہیں یہ سادک نہیں آ سکتے ہر کلی کے اسپیڈ پر کہ انہوں نے رکو کی حق میں کیا دی ہے نکار ہے ہمارے نزدیک میں یہ ہے تمہارا دوست اللہ اللہ کا رسول اور ایمان والے جو نماز قائم کرتے ہیں نماز دیتے ہیں اور وہ لوگ آج ہی بھی کرنے والے ہیں ان کے مزاج کے اندر توازن پائی جاتی ہے ان کے مزاج کے اندر تکبر اکڑ نہیں پائی جاتی اور جو دوستی کرے اللہ سے اور اس کے رسول سے اور ایمان والوں سے بس آکیق اللہ کی فوج وہی غالب ہے یا یار عام دوبارہ پھر یہود کے قواعد بیان کیے جا رہے ہیں اور ان سے دوستی سے منع کیا جا رہا ہے اے ایمان والوں ن ٹھہرا ان کو جنہوں نے تمہارے دیر کو ہنسی اور گھیر بنایا یہ کون لوگ ہیں جو دیے گئے کتاب سب سے پہلے اور نہ بڑاؤ کافرم کو اپنا دوست آر مثال سے بھی تمہاری دوستی نہیں ہونی چاہیے کافرم سے بھی دوستی نہیں ہونی چاہیے اور در سے اور دس سے اگر ہو تو بھی مار والے دیکھو یہ لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ تم دوستی کا دم اور جب تم دماغ کے لیے پکارتے ہو یعنی آسان کہتے ہو تو یہ اس کو ٹٹھا اور کھیل بناتے ہیں یہ تمہاری اذان کو برداشت نہیں کرتے یہ بڑی ایک عجیب و غریب مات ہے کافر آدمی عموماً اذان نہیں برداشت کرتا نماز پڑھنا مسلمان کا برداشت کر دیتا ہے لیکن اذان ایک شاعر اسلام میں سے ہے نہ شیطان برداشت کرتا ہے اذان کو اذان ہو تو بھاگ جاتا ہے نماز قبل قریب آ جاتا ہے اور بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کو غلطی میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اذان ہو تو پھر شیزان بھاگتا ہے اذان سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. سکھا شاہی کی جب حکومت تھی نا تو سکھوں نے بھی یہ پابندیاں لگائی تھی کہ مسلمان اپنی مساج کے اندر بلند آباد اذان نہ یہ اذان ہمارے والے میں نہیں آتی تو یہ ہوتی ہے یہ بھی اذان کے ساتھ کرتے ہیں مذاق کرتے ہیں یہ ہے کہ یہ لوگ میں سمجھ ہے تو کہا اے آ رہی کتاب تم ہم سے ایب نہیں پکڑتے مگر یہ کہ بھی مانتا ہے اللہ پر اور اس پر جو ترقی ہر طرف اور اس پر جو ترقی سے پہلے اور کیا اکثر تمہارے پاس ہیں بل حل ون بھی لوگوں میں شرمند کا مصوبہ یہود نے کہا لال شرمند کما سے روایت یہودیوں نے یہ کہا کہ تمہارا دین سارے دینوں سے برا ہے اس سے برا دین ہم اور وہ نہیں جاتے اس کے جواب میں یہ آیت نہ ہوئی وہ کہا میں تم کو بتاؤں ایک وہ چیز ہے جس کو تم شر کرتے ہو ایک وہ ہے جو نفس العبر میں کیا ہے شر ہے تو جو نفس العبر میں شرا ہے میں وہ تم کو بتاتا ہوں وہ نفس العمل میں شر کون سا دین ہے دین ہے ان لوگوں کا جس پر اللہ کی گان کھلی اللہ نے ہلو کیا اور ان سے بندر بنائے جنزیر بنائے اور انہوں نے شیطان کی پوجا کی یہ لوگ برے ہیں درجے میں اور طے ہوئے راستے سے مطلب یہ ہے کہ تمہارے جو دیکھ تو معذلہ مسلمانوں کا دین ٹھیک نہیں لیکن تمہارے دین کی وجہ سے یہ جو شرک اور کفر والا دین ہے اس پر بدل کیا ہوا تھا تمہیں سے کئی بندے بندر بنے ہیں کئی بندے فنزیر بنے ہیں اور کئی لوگوں نے تمہیں سے مکے جا کر شیطان کی اور تابوت کی پوجا کی ہے تو دین تو وہ برا ہوا یہ لوگ بدتر دندے میں اور بچ ہوئے سیدھ راستے سے بھائی رات کم اور جب آتے ہیں تمہارے پاس کہتے ہیں ہمیں ماندہ ہے حالانکہ آئے تو کافر گئے تو کافل اور لڑا ہوئی جو ہو چپاتے ہیں اور سے بہتوں کو بہتو دوڑتے دو ہیں گناہ میں زیادتی میں اور حرام خوری میں کتنا برا ہے جو وہ کرتے ہیں نورا یلہا بون کیوں نہیں روکتے ان کو درویش اور عالم ان کے کہنے سے گناہ کی بات اور حرام خوری سے کیا برا ہے جو وہ کرتے ہیں وکالت یہود حدو یز اللہ مغل یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ تو بند ہو گئے ہیں اللہ کے پاس تو اب شہر نہیں بولی غربت ہے ہاتھ ان کے بند ہو گئے ہیں ان کے اوپر نم اس کرنے کی وجہ سے جو نے کہا اللہ کے ہاتھ تو بھولے ہیں کچھ ہے خرچ کرتا ہے جیسے چائے اور ان میں سے کئیوں کو زیادہ کرے گی وہ چیز جو تیزی طرف آنے کی طرف سے کیا بڑھائے گی ان کا تم جان بڑھائے گی ان کا بہر بڑھائے گی اور نال دی ہمن کے درمیان دشمنی اور مغل قیامت دن تک کی ننندا کے لیے کل لما اور رہر جب کبھی جلائے آگ لڑائی کے لیے اللہ اس کو بجائے وہی سعود سے اساتا اور یہ کوشش کرتے ہیں زمین میں اساد کی اور بطذہ نہیں پسند کرتا اسد کرنے والوں کو بذا ہم کتابیں اور اگر آدے کتاب ہی مانداتے برے گاری چار کرتے ہم ان سے ان کی برائیاں دور کر دیتے اور ہم ان کو داخل کرتے نعمت کے باغوں میں ولا وقم ہو تو راہ اور اگر وہ قائم کرتے تو رات کو اور ان کو اور اس کو جو تارا گرو کی طرح کی سے کھاتے اوپر سے نیچے سے ان میں کچھ لوگ جو ہیں درمیانی راہ والے اکثریت ان کی غلط کام کر رہے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ آدھے کتاب میں سے ایسے ہیں جو کہ پیغمبر پر ایمان ایماندار آخری کتاب پر ایمان ایماندار یہ تو ہو گئے ٹھیک لوگ ہو گئے لیکن اکثریت آدھی کتاب کی غلط کام کر رہے ہیں یہاں یہاں رسول بندے معاملے لہرے میں بندے سورت کا دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے سورت کے پہلے حصے میں نبی شرک فیری کا بیان پہلے تھا نبی شرک نکاسی کا بیان بعد میں تھا اس حصے میں نبی شرکتی کا بیان پہلے ہے نبی شرکی کا بیان بعد میں آنے والا ہے اے رسول پہنچا دے اس کو جو تعداد کے چرتر وہی لمتافا تھا اور اگر تم نے یہ کام نہیں کیا تو پھر تم نے حساب کا حق ادار نہیں کیا بل لاہوں کا بلند ناز اور اللہ طلع تجھے لوگوں سے بتائے گا بے شک ادا دی ہے نیتا قوم کافر کو میں ہمر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ جو باتیں نازل کی جا رہی ہے ان ساری باتوں کو پہنچانا ہے نہ پہنچاؤ کہ یہ باتیں جو آج گئی جا رہی ہے تو پھر سمجھا جائے گا آپ نے غلط نظام کا آج ہی کیا باقی اگر دل میں یہ خیال آئے کہ یہ باتیں پہنچانی جن کے اب پہنچانے کو حکم کیا جا رہا ہے ان کا پہنچانا تو بڑا دشوار ہے لوگوں نے بڑی مخالفت کرنی ہے تو کوئی پرواہ نہ کرو بل یا سکماز اللہ تجھے لوگوں سے بتائے گا بے شک اللہ کافر کو کو یہ لین دیتا ہے تو نبی علیہ السلام اس سے پہلے بھی تبلیغ کرتے رہے ہیں اللہ کی باتیں پہنچاتے رہے ہیں لیکن یہاں بڑا زور دیا جا رہا ہے کہ یہ باتیں جو کہی جا رہی ہیں پہنچانی پڑے گی نہ پہنچاؤ گے تو گلا کے انصاف کا حقی ادا نہیں ہوگا اور ساتھ ہی کہا جا رہا ہے کہ تجھے بتائے گا تو سا یہ ہے کہ پہلے جب نبی الاسلام نے تبدیل شروع کی مکہ مکرمہ میں تو مکہ مکرمہ میں جن لوگوں کو آپ نے کہا کیا میری بات مان لو مانو گے تو مسلمان نہ مانو گے تو قابل تو وہ لوگ کے ان پڑھ وہ لوگ کے چاہر اور چاہروں کو یہ کہنا کہ تمہارے پاس صحیح دین نہیں آسان ہوتا ہے اب یہاں بات کہی جا رہی ہے مولویوں کے ساتھ اور یہ باتیں کی جا رہی ہے پیروں کے ساتھ تو پیر تو سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ خود راہ راجما ہے مولوی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ راہ ماں ہے تو مولویوں کو یہ کہہ کہنا کہ تمہارا دین غرط ہے تم کفر کر رہے ہو کافر ہو یہ کام ذرا کیا ہو جاتا ہے دشوار پیروں پر فتوا لگانا مشکل مولویوں پر فتوا لگانا کیا ہوتا ہے مشکل ہوتا ہے کیونکہ مولویوں کے جو موتا کے دین ہوتے ہیں وہ بھی پھر میدان میں آ جاتے ہیں پیروں کے جو مرید ہوتے ہیں وہ بھی میدان میں آ جاتے ہیں تو کون ہے جو ہمارے بزرگوں کو ان پر فتوہ کبھر کا لگا رہا ہے تو اب چونکہ پڑھے لکھے لوگوں پر فتوہ کبھر کا لگانا تھا ان کے غلط اثر کی وجہ سے اس واقعہ کر کے زور دیا کہ یہ باتیں پہنچانی پڑیں گی یہ زور دے کر آگے لبت ہے یا آر کتاب دس تمہارا اے ای کتاب تمہارا کوئی تین نہیں تم سارے کیا ہو کے دی تا عام کے طور قائم کرو آپ کی جین قائم کرو اور اس کتاب کو بھی کائم کرو جب اتاری جا رہی ہے یہ کتاب مانو تو رات کی پیشن گیا مانو انجین کی پیشن بھیا مانو تب تو ٹھیک ہے ورنہ دست تمہارے دین کا کوئی اعتبار ہو نہیں تو دول بھی کیا یا آپ کتاب آپ یہ کتاب پڑھے لکھے جو ہو گئے ہیں ان کو بے دین کہا جا رہا ہے آگے چند آتے چھوڑ کر نقد کبھر نزیر تعلقہ مشیور مریم جو لوگ کہتے ہیں گندا مسیح کی شکل میں آیا پر یہ جی لوگ پکے کافر ہیں تو یہ کہنے والے کون تھے گندا مسیح کی شکل میں آیا یہ عیسائیوں کے پادری اور عیسائیوں کے راہل ان کا یہ ذریعہ تھا کہ اللہ عیسائی علیہ صاحب کی شکل میں آیا فرمایا یہ جو کہنے والے ہیں یہ کیا ہے پکے قابل بلکہ جو کہتے ہیں کہ تین خدا ہیں وہ بھی کیا پکے کافر ہے تو گویا کہ آپ کتاب کا نام دے کر عیسائیوں کا نام دے کر کیونکہ کمر کے متویں دیے جانے تھے اس بات سے تمیز رکھی کہ یہ جو باتیں کہہ رہی ہیں نا آپ آج ہم کو حکم دیا ہے ان باتوں کو پہنچانا ہوگا یہ پہنچاؤ گے تو ٹھیک بات ہے اگر ان کو نہ پہنچاؤ گے تو پھر ٹھیک بات نہیں گویا کہ آپ نے سال کا براک ناز نہیں کیا یہ ہے ان آیات کا اصل مطلب بدلا اور یاسم و قبل ناز اس کے ناظر ہونے کا شان حضور نہیں سو لو رضو عہد میں مسلمانوں کو بڑی پریشانی ہوئی اس سے پہلے بھی نبی صلاح السلام کے گھر میں پہلے کا انتظام کافی نہیں لیکن رضو عہد کے بعد مسلمانوں نے مشورہ کیا کہ اب کابلوں کو بھی ہمت ہو رہی ہے کہ ہم شاید مسلمانوں پر کامیابی حاصل کر سکتے ہیں تو لہٰذا زیادہ ضرورت ہے نبی علیہ السلام کے گھر کی حفاظت کرنے کی اور پیرا جو ہے وہ سخت کر دیا جائے چنانچہ نبی علیہ السلام کے گھر کے باہر صحابہ کرام ہر روز رات کو پیرا دیا کرتے تھے ایک رات نبی علیہ السلام باہر نکلے اور فرمایا کہ جو پیرا دینے کے لیے کھڑے ہیں وہ چلے جو اپنے گھر میں میرے پر انہوں نے آئراجر کیا بدلاؤ یا سمقمر اللہ اندر تجھے لوگوں سے بچانا ہے تو لہٰذا پیرا دینے کی قدر کو ضرورت باقی نہیں یہ اس کا شان نزول ہو گیا اور وہ جو میں نے پہلے بات بیان کی ہے وہ آیات کا ماقبل اور ماں بعد کا سیاق و سمار دیکھ کر جو ان آیات کا معنی اور مطلب بنتا مطلب ہے وہ میں نے ذکر کر دیا ہے وہ سیاق و سبا کی وجہ سے مطلب ہے اور یہ اس کا کیا شان نزول ہے یہ تو بھی اصل بات ہے اب وہ ایک دوسرا فریق ہے اس, اس دوسرے فریق کو اس پرانی مجید کے اندر حضرت علی یا اپنے پورے بالا امام ان کی امامت کو ثابت کرنے کے لیے طبیعت تو ان کو ملتی ہے کوئی نہیں اور قرآن مجید اگر کوئی آدمی سارے کا سارا پڑھ جائے باپ اردم کبھی کسی آدمی کے زیر میں یہ نہیں آئے گی بات کہ قرآن مجید میں حضرت علی کی خلافت اب اعلان ہوا ہے حلت حصل کی خلاف کیا اعلان ہوا ہے یا <تصف> بارہ اماموں کی امامت کا قرآن مجید میں کیا ہوا اعلان ہوا ہے کوئی آدمی سارا تجرے کے ساتھ قرآن مسجد پڑ جائے کبھی کسی آدمی وجے میں یہ بات ہو, نہیں آئے گی تو ہمارا یہ داخلہ کہ یہ جو موجودہ پرانی مجید ہے یہ موجودہ پرانی مجید بارہ اماموں کی امامت کا تذکرہ پوری کرتا یہ بات کتی اور ان کی نہیں ہے لیکن ان لوگوں نے پرانی مجید کے اندر گسین لی ہے اپنے بارہ اماموں کی امامت تو اس واسطے پھر مختلف آیات ان کے ساتھ کچھ روایتیں بنا دیتے ہیں اور پھر ان آیات سے بارہ اماموں کی امامت یا حضرت علی کی خلافت بنا کو ثابت کرنے کے لیے جو طے ہو ہیں اب یہ ان کی کتاب ہے آدت سیوں کی احتجاج تبرسی احتجاج تبرسی اس احتجاج تبرسی کے اندر یہ ایک لمبی چوڑی روایت ہے صبح چونتیس اور صبح پینتیس کتاب کا مقامات <تصفح> سے میں اس بار میں پڑھنے لگا ہوں امام اموجافل محمد بن علی کا بھی یاد ہے کہ نبی رسرام مدینہ منورہ سیاح کے لیے گئے وقت بل اگر نبی شرائط قوم ساری شریعت کی باتیں لوگوں تک آپ پہنچا چکے تھے غیر الحج بل بدائے دو مصرے باقی رہ گئے تھے ایک حج کر لوگوں کو بتانا تھا اور دوسرا حج فری کی امامت کا کیا کرنا تھا اعلان کرنا تھا یہ دو کام باقی رہے گئے باقی سارا دین نبی رسام نے پہنچا دیا تھا پاتا ہو جمراہی جمراہیل آئے اور جمراہیل نے یہ کہا اب اس میں یہ ہے کہ آپ نے پہنچانا ہے وہ فریضے فریض حج بھی فریض ولائد بھی, بھی, بھی اور آپ کے پاس خلیفہ کون ہوگا یہ باتیں آپ نے پہنچانی ہیں تو آپ ہاتھ پر جاؤ یہ حکم ہو گیا نبی ہاج پر گئے ان کے جب راہی لائے اور جب راہی نے کہا یا محمد ان اللہ اللہ اللہ وجلہ سلامہ اللہ تجھے سلام کہتا ہے اور اللہ یہ کہتا ہے کہ تیری موت کا وقت قریب آ ہے اب تیرے دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے اور ہم تجھے اس چیز کی طرف جا رہے ہیں جس سے چار کار کوئی نہیں ہے تو تو اپنا آپ لوگوں کو سامنے پیش کر جا اپنے مسیح کو آگے کر جا اور جو تیرے پاس علم ہے اور روبے اپنی آپ کی جو بھی ہے فلاں فلاں چیز وہ اپنے مسیح کو سپورٹ کر جا حضرت علی برغری یہ نبی علیہ السلام کو جبرائیل نے کہا تو افراد سہارے کا بالا مسجد الخر نبی اسلام اس کام کے کرنے میں دیر کرتے رہے تا آ کے نبی اسلام مسجد خیر میں پہنچے تو پھر جب راہی اور جب نے آ کہا کہ وہ جو بات کہی ہے ہم نے آپ کو ہر طریقے کے بارے میں وہ آپ لوگوں سب کے سامنے بات کرو لیکن نبی اسلام نے پھر بات کو ٹان دیا تو یہ مسلم الخایب نے پھر جبراہی نے آخر یہ کہا تو صحیح لیکن آپ نے پھر کام یہ نہ کیا اتنا بلا قرآ المین پھر نبی اصح مقام قرال زمین میں پہنچ گئے پھر جبراہی آئے اور نبی اصم نے کہا یا جب ان کی اقشا قومی یوگا سے بوری بلا یا قرون قولی فی علی جبراہی تو مجھے بار بار کہتا ہے کہ علی کی وسائل اور خلافت کا اعلان کرو لیکن مجھے اپنی قوم کا بڑا ڈر ہے لوگ میری تقدیل شروع کر دیں گے اور علی کے بارے میں جو باتیں وہ کہتے ہیں کہ میں کہہ لوں وہ لوگوں نے علی کے بارے میں باتیں قبول نہیں کرتی سمجھی بات گویا کہ اب بھی ندی صاحب نے بات کو ٹال دیا اور کوئی آپ نے بات نہیں کی اس کے بعد پھر دبرائی مقام مکان وطیر میں آئے اور پھر یہ آئے سڑائی یار یہ نبی اور بلے اور معمول نہ فری علی فیصلہ ہما بند ہو کر سالتا بلہ اور یاس محکمہ نبی علی کے بارے میں جو تج پر معذر کیا گیا ہے اس کو لوگوں تک پہنچاؤ اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو انسان کا آکا دہ نہ کیا اللہ تجھے لوگوں سے بچائے گا اس سے پہلے اللہ کی طرف سے یہ فائدہ بھی آتا تھا کہ اللہ تجھے لوگوں سے بچائے گا نبی رات پسو پیش کرتے رہے اور بات لوگوں کے سامنے کرتے نہ تھے جب یہ آئے یوں نازل ہوئی کیا بندہ تجھے لوگوں سے بتائے گا اور علی کے بارے میں جو تجھے باتیں کہی گئی ہیں کہ ان کو اپنا مسیح ہونے کا اعلان کر دو وہ باتیں لوگوں تک پہنچا دو اچھا جی تو کہتے ہیں کہ کچھ لوگ جدو تک بھی پہنچ گئے تھے تو آپ نے کہا سارے لوگ جو آگے بھی جا رہے ہیں ان کو بھی واپس کرو اور پھر اس جگہ نبی اسلام ٹھہر گئے اور اللہ نے یہ بتا دیا کہ اللہ نے اب آپ کو بچانا ہے تو نبی سلا نے کہا ایک آدمی آواز کرے اعلان کرے اسلام کہ آج سارے لوگ نماز پڑھنے کے لیے میرے پاس پاس اکٹھے ہو جائے جو آگے ہیں ان کو واپس کیا جائے اور جو پیچھے ہے ان کو بٹھایا جائے اس طریقے سے ہوتا رہا آن کے پھر ایک جگہ وہاں کچھ سیڑھیاں لگائی گئی اور پھر پتھر رکھے گئے اور نبی علیہ السلام وہاں کھڑے ہوئے اور پھر نبی علیہ السلام سلام نے اس ان پتھروں کے اوپر کھڑے ہو کر کی اللہ کی حل کو کی اور اللہ کی حفظ السلام یہ کرے بات کہے شاید مجھے یہ آئن نازل کر کے بتایا ہے جی جان لو لوگوں اللہ نے حضرت علی کو ولی مقرر کیا امام مقرر کیا اس کی فرما بازاری فلز کی مہاجرین پر انصار پر صابین پر جو موجود ہے ان پر جو حاضر ہیں ان پر ادبی پر عربی پر حرف پر مخلوق پر, پر،, پر،, پر، سلیم پر قبیر پر ابیل پر اثر پر اور ہر مباحد پر گویا کہ اس موقع پر نبی السلام مقام وزیر میں یہ نبیل سامنے عزلی کی امامت اور خلافت کا کیا اعلان اور کیا یہ لمبی ساری لمبا سا اور گرد چلتا ہے آگا علی عقلی بسیحی وبائی عربی بقری بتی علا یہ لمبا سارا قصہ نے بڑھا مارا ہے باہر کہہ ہو ہمارے اب اسمت بند جبات نے بھی ایک بات نہیں کی ہے یہاں تو بڑی لمبی لمبی چوڑی تقلید ہے نا کہ کچھ لوگ یمن کے آئے تھے نبیل اسلام کے پاس اور جو یمن کے لوگ آئے نبی اسلام کے پاس تو انہوں نے شکایت کی کہ حضرت علی نے ہمارے ساتھ رویہ سخت رکھا ہے اگر طلی کو نبی کے سامنے یمن کے علاقے میں اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا تھا اس علاقے میں ان کو گورنر بنایا تھا تو لوگوں نے شکایت کی تو نبی علیہ اللہ سلام نے باقی وہاں خطبہ دیا یہ کئی علماء بیان کرتے ہیں اور پھر آپ نے کہا تھا کہ من کل تو مولا ہو فالی المولا ہو اللہ واد ام بادہ ہو واد امن آدا ہو جس آدمی کا میرے ساتھ تندب ہے اس کہانی کے ساتھ بھی تمدب ہونا چاہیے اے اللہ جو علی کے ساتھ دوستی کرے تو اس کے ساتھ دوستی کر جو علی کے ساتھ دشونی کرے تو اس کے ساتھ دشمنی کر امام ترمزی راہ ملہ نے یہ روایت نقل کی ہے اور اس روایت کے حسن ہونے کا اعتراض کیا ہے یہ روایت حسن کے درجے تک پہنچتی ہے علامہ تعمیر صاحب راہ اللہ نے حاجی صورت پہ یہ لکھا ہے کہ بعض لوگوں نے اس روایت کی سرحد پر اعتراض کیا ہے اور قرار دیا ہے کہ یہ روایت کیا صحیح ہے چلو صحیح نہ ہو حصل بھی ہو تو مولا کا ربز آیا یہاں سارے کا سارا تو مولا کے لفظ کا مینا امام ہونا نہیں ہوتا بلکہ مولا کے لفظ کا مانا ہوتا ہے دوست ہونا لفظ کے کئی مینوں کے اندر استعمال ہوا ہے اس کا معنیٰ موت بھی ہے موت بھی, مو بھی ہے غلام بھی ہے وغیرہ لیکن آگے جو لفظ ہے اللہ باد با ہو بآم آدا ہو یہاں اس مینے کی تعین ہوگی کہ میرے ساتھ تلد ہے تو علی کے ساتھ بھی تبد ہے جو علی کے ساتھ دوستی کرے اللہ اس سے دوستی کر جو علی کے ساتھ کرے اللہ اس کے ساتھ تو وہ یمن کے دوگ جو تھے جن نے ہر گری کے بارے میں شکایتیں کی تھی ان کا نبی رسا میں کیا کر دیا تھا من بند میں کر دیا تھا بس اتنی بات ہے اس کے علاوہ یہ لمبی جوڑی ساری بات کہ نبی رسا نے خلافت کا اعلان کیا تو میں اس پر ایک گزارش یہ کرتا ہوں کہ اگر یہاں بڑے مجمع کے اندر خلافت کا اعلان ہو گیا ہے تو وہ جو ایک واقعہ ذکر کیا جاتا ہے کہ کرتا کہ بھئی آپ نے کہا تھا کاغذ لاؤ اور ہر طریقے کی خلافت لے کر دینا چاہتے تھے تو بڑے مجمع کے اندر اگر اعلان کی پرواہ لوگوں نے نہیں کی تو پھر وہ چند آدمی جو کہ مکان کے اندر تھے ان کے سامنے کاغذ پر اگر نبی نظام ہر تری کی خلافت لے کر دے بھی جاتے تو کاغذ بھی تو پڑا جا سکتا ہے اور بندے بھی یاد کرتا ہے کہ پورا مجمع یہ نہیں ہے تو پھر اس واقعہ کے کاغذ کا یاد کر دو اور یا پھر اس واقعے کا انکار کرو اگر واقعہ کے اطلاع ٹھیک ہے تو ذریعہ واقعہ کونی ہے بڑے مجمعے کے اندر یہ نان ہو جائے اور لوگوں کی پرواہ کوئی نہ ہو تو یہ چند آدمیوں کے سامنے کاغذ کے اوپر بات لکھ کر دینا اس کا کیا پائیدہ ہے مزید برا یہ بات ہے کہ یہ جو روایت بنائی گئی ہے اس روایت سے پیغمبر کی ذات پر بھی اعتراض پیدا ہوتا ہے اور خود حضرت علی کی ذات پر بھی اعتراض پیدا ہوتا ہے پیغمبر کی ذات پر اس واسطے اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ پیغمبر سارے مسائل لوگوں تک پہنچاتا ہے تو عید کا مسئلہ بیان کرتا ہے مار کھاتا ہے لوگ روحان ہوتا ہے کار کی کلیوں کے اندر لیکن کوئی پرواہ پہ پر حمل نہیں کرتا اگر کلی کی امامت کا اعلان کروانا ہے تو جب تک بندہ ہویا سے مکمل ناز نہ آیا اس وقت تک نبی رسحم کلی کی خلافت کا اعلان کرنے کے لیے تیار نہ ہوئے ایک دفعہ جیب آیا پھر دوبارہ آیا پھر دوبارہ آیا تینوں دفعہ نبی رسم بعد کو ٹالتے گئے ٹالتے گئے تو پیغمبر کو تو ہی دفعہ بھی حکم ہو جائے کہ یہ مسئلہ بیان کر دو تو پیغمبر پر لازم ہے کہ اس مسئلے کو بیان کرتے تو پیغمبر نے یہ بار بار کام نہ یہ نبی رسام کی سہد پر کیا بنے گا اجلاس بنے گا دوسرا یہ کہ کاپتے کیوں تھے وجہ یہ بیان کیا ہے کہ حضرت علی کی خلافت کو ماننے کے لیے بندہ تیار ہو تھا سارے لوگوں کو حضرت علی کی کیا دی جمع تھی تو جس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت علی کا رویہ ہی تو ایسا تھا کہ جس رویے کی وجہ سے کوئی بندہ ان کے ساتھ تبدیل قائم کرنے کے لیے تیار نہ تھا تو جس آدمی کا رویہ ایسا ہو ما دندہ وہ آدمی پھر لوگوں کے اندر مقبول نہ ہو اپنے غلط رویے کی وجہ سے وہ بندہ تو اچھا تو نہیں ہوتا اچھا تو بندہ وہ ہوتا ہے جس کے رویے کی وجہ سے لوگ اس کے ساتھ جڑیں تو ہر طریقہ رویہ تو یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ لوگ ہر طریقے کی امامت اور خلاوت کے ماننے کے لیے تیار نہ تھے اور پتا تھا کہ لوگوں سے نفرت ہے اس واسطے پہ ہمبر خداثر سے بازو ڈالتے تو باہر حل کیا یہ روایت سامنے لانے سے نہ پہ ابر کی ذات بچتی ہے اور نہ ہر کلی کی ذات بچتی ہے ظاہر بات ہے کیسی باتیں جن سے ان بڑے بزرگوں پر حرف فاتا ہے وہ باتیں حقیقت کے خلاف ہیں ان کی کوئی فقط نہیں ہے پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں اور پھر کئی ہماری تفصیلیں ہوتی ہیں ان کے اندر بھی بعد میں بیٹھے رب طور پر کیا ہو جاتی ہے نقل ہو جاتی ہے ایک روایت نقل ہوتی ہے نام لیا جاتا ہے ابو سعید خدری کا عطیہ پوفی اس کو نقل کرتا ہے اصل اس کا یہ ہے کہ ابو سعید خدری صاحبی وہاں مراد نہیں بلکہ قربی یہ بھی اپنے آپ ہاں کو ابو سید خدری کہنا تھا اور عطیہ کوفی جو ہے وہ قربی کے پاس آتا جاتا ٹھیک ہے ابو سید فلی کے پاس بھی یہ جاتا تھا لیکن یہ کلبی کے پاس بھی آتا جاتا کلبی بھی اپنے آپ ابو سید فری کہتا تھا تو یہ عطویہ کفی نے جب ابو سید فلی کا نام دیا تو مراد اسے کون ہے کلبی ہے اور کربی نے یہ روایت پیش کی کہ نبی رتلا السلام نے مقام وزیر خوب میں من پتو مولا وادی اور مولا وفت کہہ کر ہر طریقے کی خلافت کا کیا گیا تھا اعلان کیا تھا تو یہ ساری کی ساری عطیہ کفی نے کربی سے بات کی اور ذمہ لگا دیا کس اس کی حضرت ابو سعید اور خدری کے لوگوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کے ذمے بھی بات لگائی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے بھی سال کے ذریعے پڑا یا یا رسول اللہ بندے کا اندھا بھی یا مول البو میں مومنین تو اصل میں یہ جو حضرت عبداللہ اللہ مسعود مسود رسی اللہ علیہ کے ذمے یہ روایت لگائی ہے اس روایت کے اندر ایک راوی ہے ابو بکر بن نہ اور لوگوں نے اس کو کساب لکھا ہے ظاہر بات ہے کیسے جو جھوٹے لوگ ہوتے ہیں وہ ہی اس قسم کی باتیں کرتے ہیں تو یہ تف... بعض آج مند جماعت کی تفصیلی کتابوں کے اندر بھی ایسی کمزور روایتیں نقل ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے پھر بڑی پریشانی پیدا ہوتی ہے حقیقت یہی ہے جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کر دیا کہ کیونکہ آر ایک کتاب کے بارے میں باتیں کرنی تھی اس واسطے کر کے حکم دیا کہ تبلیغ کرو اگر آپ نے پوری تبلیغ نہ کی تو اس ساتھ اور اللہ تجھے لوگوں سے بتائے گا بے شکا کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا کیوں کہاں آ کے قائم کرو تو رات اور انجین اور جو اتارا گا استعمال کرو رب سے اور بڑھائے گا اور میں سے کئیوں کو وہ چیز بول تو وہ چیز جو گی دے درتے رب سے میں اعتبار کردہ شیر قبر کے بس افسوس نہ قوم کافر پر جو لوگ یہ مان ہے اور جو لوگ یہ ہوتی ہے اور اور سارا جو بھی ایماندار اللہ پر کسی دن پر ایک کام کرے تو نہیں کوئی ڈر ان پر اڑنا ہی وہ غمگین ہوگئے نقط افزلہ بھی ساک بنی اسرائیل ہم نے بنی اسرائیل سے بھی ساتھ لیا تھا اور ہم نے بینجے ان کے پاس کئی رسول جب کبھی آتا ان کے پاس کوئی رسول اور وہ رسول وہ مضمون دے کر آتا جس کو ان کے جینا چاہتے ہوتے ایک فریق کی تکلیف کی اور ایک فریق کو قتم ہی کرتے رہے وہ حاصل بھی اور خیال کیا کہ اللہ تنہا فطرہ کہ فطرہ ختم ہو گیا مارا پیغمبر ہے اور خیال یہ کیا کہ ہم نے فطرہ کیا کیا ہے فضم کیا ہے بس اندھے ہوئے اور بحل ہوئے پھر خدا نے مہربانی کی اور پیغمبر بھیج دیا پھر اندے ہوئے اور بحل ہوئے بہت سارے میں سے اور اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں جو کرتے ہیں نقد کافرزہ پتے افرح وہ لوگ جو کہتے ہیں اللہ ہو ہے جو مسیح ابن مریم کی شکل میں آیا ہمارے شیخ محترم حضرت شیف القرآن مول غلام اللہ خان صاحب رائے مولانا چہرے سے کہ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ تم سختی کرتے ہو شدت کرتے ہو ہم نے تو کبھی کوئی شدت نہیں کی ہم تو مسئلہ پہلے بیان کرتے ہیں مسئلہ بیان کرنے کے بعد ہم کہتے ہیں کہ جس آدمی کا یہ غلط قیمتہ ہے وہ کافل ہے لیکن اللہ نے کیا کیا اللہ نے کہا نقصان پا رہا مسلا پہلے خدا نے لگایا پکے کافل ہے اے اللہ کون پکے قابل ہے بتایا تو تون نہیں ان کا عقیدہ کیا ہے تو پھر اللہ نے بعد میں بتایا کہ میں پکے کافل ان کو کہہ رہا ہوں جن میں یہ قدر کرتا ہے تو وہ عقیدہ اللہ نے بعد میں بتایا اور کفر کا فتوا اللہ نے پہلے لگایا اور ہم عقیدہ ان کا پہلے بیان کرتے ہیں اور کفر کا فتوا بعد میں لگاتے ہیں تو ہم ہی لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں سر ہم نے کیا سرچ کی ہے پکے کافل وہ لوگ کہتے ہیں اللہ جو مسیح مزید کی شکل میں آیا آلہ کے مسیح تعداد صاحب علی سراہل منگی کرو اللہ کی میرا بھی لبا ہے تمہارا بھی لبا ہے جو آدمی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بڑھائے اللہ نے اس کے لیے جنت حرام کی اور ٹھکانہ اس کا آگ ہے اور اپنی ازادوں کے لیے کوئی مددگار ایک یہ فریق میں پکا کافر ہے دوسرا فریق پکے کافر ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں اللہ تین میں سے ایک ہے اور نئے کوئی لام اگر ایک ہی معبول بھائی اطلاع میت اور اگر یہ لوگ بازنا ہے جو اسے جو جی کہتے ہیں تو جو ان میں شکافر ہے وہ درد رات الزام ہو سکے گا افرا یتنگا تو کیا یہ رجود نہیں کرتے طرف اللہ کے اور اللہ سے بخش یہ نہیں مانتے وہ اللہ رول رحیم اور اللہ بخش کو آ رہا ہے مہربان اور سنو تم نے مسیح ابن مریم کو ادا بنا دیا اللہ بنا دیا خدا مریم صدیقہ کو تم نے ادا بنا دیا سنو نہیں مسیح ابن مریم مگر ایک رسول مسیح ابن مریم سے پہلے بھی تو رسول آئے تو وہ جو پہلے پیغمبر پہ آئے ان میں سے کسی کو کوئی عیسائی اللہ نہیں کہتا تو میں وہ بھی تو ایک رسول ہے پہلے بھی رسول تھے تو جب پہلے رسول خدا نہیں انا نہیں معبود نہیں تو حالت ہی سال اسلام ادا ہونا ہے عام طور پر اس طرح ہوتا ہے کہ پیغمبر آئے تو پیغمبر آنے سے پہلے جن لوگوں کو لوگوں نے معبود بنایا ان کے معبود ہونے کا قیمتوں کا کیا اور ختم ہو جاتا ہے پھر وہ پیغمبر چلا جاتا ہے تو لوگ اس پیغمبر کو اپنا معبود یا اس پیغمبر کی امت میں جو دیکھنا ہوا ہے ان کو اپنا بناتے ہیں اس کی مثال ہمارے ساتھ بھی اچھی پیش آ رہا ہے آخر نبی السلام السلام کی آمد کے بعد حضرت ابراہیم کو خدا کو کرتا حضرت ابراہیم کے نام کی کیا بھی شریف کو نہیں دیتا حضرت اسماعیل پیرمبر کے نام کی نظر نیاز ہو کو نہیں دیتا اگر نبی الاسلام کا دین تھا کہ پیغمبروں کے نام کی نظر دینی چاہیے بریوں کے نام کی نظر دینی چاہیے تو نبی الاسلام سے پہلے جو پیغمبر گزرے ہیں یا بلی گزرے ہیں تب طرح کو بندہ ایسا ہوتا جو ان کے نام کی نظر دیتا یا ان کو یا ابراہیم شہر ندہ کہہ کر پکارتا لیکن ایسا بندہ تو امت کے اندر کوئی نہیں ملے تو نبی علیہ السلام کی آمد سے یہ مزہ چلا کہ ابراہیم معبود نہیں حضرت اسماعیل معبود نہیں وہ علیہ السلام معبود نہیں لوگوں نے کرما پاٹیا مان لیا پھر آگے امت کے اندر جو نیک لوگ پیدا ہوئے ان کی مردی شروع ہوگی تو قرآن مجید الزام چکا ہے کہ مسیح ابن مریم میں تو ایک رسول ہے تو مسیحم مریم سے پہلے جو رسول گزرے ہیں ان کے معبود ہونے کا تم غور نہیں کرتے تو مسیح اپنے مریوں کو تم نے کیسے خدا بنا دیا اور ماں اس کی ایک ہے ایک ولیہ تو وہ بھی معبود نہیں آگے لفظ ہے ہاں فرمایا یہ مسیح بھی اور مسیح کی والدہ بھی دونوں کھانا کھاتے تھے تو کھانا کھانے والا تو بشر ہوتا ہے تو لہٰذا یہ کیا تھے بشر تھے انسان تھے یہ بڑا تمہارے معبود کون آگے لفظ ہے دیکھ ہم نے کیسے ان کے سامنے باتیں بیان کی ہمارا بیان کرنا بھی دیکھ پھر یہ بھی دیکھ کے کیسے ہوتے پھرتے ہیں ایک طرف ہمارا بیان بھی اونچا دیکھ لے اور پھر الٹا پھرنا وہ بھی دیکھ لے یہ بیان اونچا کیسے ہے تھوڑا سا بندہ غور کرے گا تو ساری بات سمجھ آ جاتی ہے مسیح کھانا کھاتا تھا مری صدیقہ کھانا کھاتی تھی جو کھانا کھانے والا ہے نا وہ اتنا محتاج ہے کہ اس سے زیادہ محتاج احتیاطی ثابت نہیں ہو سکتی کھانا کھانے والا کس کس کا محتاط ہے جو کھانا کھائے گا زمین جس زمین پر کاشت ہوتی ہے اس زمین کا محتاط ہے اگر زمین ہے جس پر کاشت ہوتی ہے تو کھانا ملے گا اگر زمین نہ ہو تو کھانا نہیں مل سکتا بارش کے پانی کا محتاط ہے بارش آئے گی تو زمین کے تر سبزہ پیدا ہوگا اور اگر پانی نہ لگا تو زمین کے اندر کوئی خوراک پیدا نہیں ہو سکتی زمین کا موقع پانی کا موقع سورج کی تمازت کا موقع ہوا کا موقع آندھی چلے گی ذرا تیز ہوا چلے گی تو پھر گندم کو دوری سے الگ کیا جا سکے گا تو گویا کہ ہوا کا بھی موقع ہے نزیر برآما کھانا جو ہے حال لوہے کا ہے لکڑی کا ہے डकड़ी कभी मौताज, मोहताज लोहे का भी मोहताज फिर आटा हो गया मुहताज हो गया फिर खाना पकाया जाएगा लोहे के टुकड़े पर तब आज इसको कहते हो لوہے کا بھی وہ بندہ کیا ہو گیا محتاج پہلے حال کے اندر بھی لوہا ہوتا ہے وہ ہمیں لوہے کا محتاج محتاط یہ ہمی پھر آٹا گوندا جاتا ہے تو گونرے والی کا بھی وہ محتاج روٹی پکانے والی کا بھی وہ کیا ہو گیا محتاج تو گویا کہ جو کھانا کھاتا ہے اس کے اندر تو احتیاط اتنا زیادہ ہوتا ہے تو اس سے بڑھ کر احتیاط کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تو جو اتروں کا توتاد ہے وہ بلا بلا کیسے کال آیا گلا ان تم ان کا بن وی اللہ بلایا اور اگر مزید آگے بڑھا جائے تو پھر شہروں کے اندر کزائے حاجت کے لیے باہر جانا مشکل ہوتا ہے اور گھروں کے اندر پیدل بھی ریار کیے جاتے ہیں اور جو بیت الخلا کو صاف کرنے کے لیے آتے ہیں ان کا بھی وہ کیا ہوتا ہے محتاج ہوتا ہے کیونکہ اگر وہ بیت الخلا کو اگر صاف نہ کریں تو گھر کے اندر بدقو پیدا ہو جائے مزید مرآ اگر دو لوگ میں زیادہ کھا اچھا بیٹھا تب بھی ڈاکٹر کا محتاط سمجھی بات تو گویا میں جو کھانا کھانے والا ہے وہ ابتدار سے لے کر انتہا تک محتاط ہی محتاط تو میں دیکھ ہم نے کودے کے اندر ابھی کیا یہ کہہ کر کہ یہ دونوں کھانا کھاتے تھے تو ہمارا بیان بھی دیکھ سمن در ہونا جو پھر ایک کا ہوتا پھرنا بھی دیکھ ہم نے کیسے سوڑے طریقے سے مسئلہ سمجھا دیا کہ یہ معبود نہیں کیوں کہ یہ کھانا کھاتے تھے وہ لگا بزور امین دور تو کہہ کیا پوچھتے رہتا کسی اور کو جو تمہارے نبی انسان کے مالک نہیں اب ذکر ہو گیا ہے مسیح ابن مریم کا ذکر ہو رہا ہے مریم صدیقہ کا لفظ آ رہا ہے کہ یہ دوبارہ نفے انسان کے مالک نہیں تو سیدھی سی بات ہے کہ پہندروں کے بارے میں مریوں کے بارے میں یہ پرانے مجید نے لفظ استعمال کر لیا مزید بندہ ہوا بھی حسم ہے اللہ ہی ہے سننے والا اللہ ہی ہے جاننے والا نہ مسیح میں مریم سننے جاننے والا نہ مریم صدیقہ سننے جاننے والی تو گویا کہ نہ منی سننے جاننے والے ہوئے اور نہ پیغمبر سننے جاننے والے یعنی ہر وقت ہر جگہ سے سننا جاننا یہ اندر ہی کا کام ہے کوئی یا کتاب ہے تو کہ اے آل کتاب اپنے دیر کے اندر مبالبہ نہ کیا کرو نہ حق اور ایسی قوم کی خواہشات کی پیروی نہ کرو پہلے بہ کے اور کئیوں کو بہتایا اور سیدھے راستے سے ہٹ گئے لوہے کافروں میں بڑی اسرائیل پھر یہود پر سجڑے پھٹکار پڑی بڑی اسرائیل کی کافروں پر داؤد کی زبان پر اور اڑیسہ میں مریم کی زبان پر داؤد علیہ السلام کے زمانے میں یہ لوگ منظر بنے تھے الحطیسہ علیہ السلام کے زمانے میں یہ لوگ سنزیر بنے تھے یہ اس سواسی کے نافر باندھنے کے راستے تجارت کرتے نہ باہر آتے کسی غلط کام سے جو کرتے کیا برا ہے جو وہ کرتے تھے رات حسین ابھی ہم کچھ دیکھیے بہتوں کو دوست ہی کرتے ہیں کافروں سے کیا برا ہے جو آگے بھیجا ان کے لیے ان کی میں کہ اندر کی ناراضگی ہوئی ان پر اور رضا میں ہمیشہ رہیں گے بذا جو یوگ نوندہ ہے بتائیے اور اگر یہ ایمان لاتے ہے پر نبی پر اور اس پر جو ہے اس سبھی کی طرف نہ بڑھاتے ان کو دوست لیکن بہتر سے نا فرمان ہے نہ تاجے دن سے ضرور پائے گا تو سارے لوگوں سے زیادہ ساتھ دشمنی میں ایمان والوں کے ساتھ دشمنی زیادہ کون کرتا ہے پر میں ایک یہودی ہوگی ہو اور دوسرے پوچھ رہے اور ضرور پائے گا تو قریب ترین کا دوستی میں ایمان والوں کے ساتھ ان کو جنہوں نے کہا کہ ہم نسارا ہیں اس واسطے کے ان میں کئی عالم ہیں کئی درپیش ہیں اور اس واسطے کی وہ تکمبر بھی نہیں کرتے ویزا سبھی اور جب سنتے ہیں اس کو جو تازہ کے اندر منظور تو دیکھتا ہے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں اس واضح کو انہیں حق پہچان لیا تو یہ کئی لوگ آئے تھے پیغمبر مداس اللہ سلم کی خدمت میں نسانا میں سے اور جس وقت پرانے میم کی آدیں سنی تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہتے ہیں اے رب ہمارے ہم ایماندار ہم کو بھی دیکھ ان کے ساتھ جو کہ تیری مال کو ماننے والے ہیں وہ مال ہے اور کیا ہے ہم کو کہ ہم ایماندار اللہ پر اور اس پر جو ہمارے سامنے حق آ اور ہم امید کرتے ہیں کہ داخل کرے گا ہم کو ہمارے بال نیک لوگوں کے ساتھ تو ان کو اللہ نے بدلے میں دیا اس پر جو بہت بدلے میں دیے میں ان کے نیچے ڈرے رہیں گے اور بے اور یہ نظاہر کرنے والوں کی بشاروں کے بعد افواڑ کے لیے تقریب اور جن لوگوں نے گفر کیا اور ہماری باتوں کو جٹایا وہ لوگ جو نوزف والے ہیں تو یہاں تک نبی شیر کے نکاح ہو گئی آگے اس کے بعد نبی شرک کے فریجی کا بھیا ہے سورت کے امتدار میں بھی چار باتیں آئی تھی نیا ذات الہیہ قائم کرنی ہے تاریمات الہیہ کا احترام کرنا ہے نیازات بحر اللہ حرام ہیں تاریمات بحر اللہ وہ تمہارے لیے حرام کو نہیں اس کی مسکل کو حرام سمجھ کر استعمال کرنا چاہیے تو وہ چاروں باتیں آئی تھی نہ سورت کے امتدار میں وہی چاروں باتیں ابھی ہمیں ادا ہو رہا ہے اے ایمان والوں نہ حرام کران دو پاکیزہ چیزیں جو تمہارے تمہاری حلال کی اور آپ سے تجاوز نہ کرو بے شک اللہ جو لوگ آپ سے تجاوز کرتے ان کو پسند نہیں کرتا اس میں ایک تو وہ چیزیں ہیں جو کہ اپنی طرف سے لوگوں نے حرام بنا رکھی تھی اندر کو حرام نہیں کیا تھا اور میں وہ پاکیزہ چیزیں ہیں جب اس کی تعلیم کتابوں سننے میں کوئی نہیں آئی ہے تو ریاض اس کو حرام نہیں سمجھنا کئی لوگ رابانیت اختیار کرتے ہیں اور رابانیت کی وجہ سے اپنے آپ پر کئی چیزیں حرام کر لیتے ہیں تو یہ رابانیت اختیار کر کے کئی چیزوں کو اپنے آپ پر حرام کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا یہ بھی اس کے اندر داخل ہو جائے گا کہ جو چیز خدا نے حلال کی ہے بندہ استعمال کرے اس کو اپنے آپ پر کیوں حرام کرتا ہے بعض چیزیں وقلو کھاؤ اس میں سے جو دیا تم کو اللہ نے ادرا ہر جو حلال ہے باہر گا اور ضرور اللہ سے جس پر تمہارا ایمان ہے جیسے غیر کے نام پر تعریفیں کرنا ٹھیک نہیں جس چیز کو اللہ نے حلال کیا اس کو آلات جاننا ہے کسم کھا کر بھی کسی چیز کو اپنے یہاں پر حرام نہیں کرنا اگر قسم کھا کر کی چیز حرام کر بیٹھا ہے تو پھر وہ حرام نہیں ہو جاتی اس کو حالات سمجھے اور قسم کا کفارہ دے دے لا جہاں سے غبر بھی ہے مانے تم یہ جو تمہاری غذب قسم ہے اس پر اللہ ماضہ نہیں کرتا ملا کے آتا تم اللہ البتہ معاوضہ ہے اس پر جو تم نے گرا باندھ لی تو اگر ایک آدمی گرا باندھ بیٹھا ہے اور یہ کہہ بیٹھے کہ میں نے یہ کام ضرور کرنا ہے یا میں نے یہ کام ضرور نہیں کرنا پھر اس کا الٹ کرے خانص ہو جائے تو پھر کفارہ ہے کفارہ کیا ہے دس مسکینوں کو کھانا کھلانا درمیانے درجے کا جو تم خود کپڑے گھر والوں کھلاتے ہو یا دس مسکینوں کو کپڑا دینا یا غلام آزاد کرنا جو یہ تین چیزوں میں سے کسی چیز کو نہ پائے اس کے لیے ہے تین دن لگاتار ہو جائے یہ لگاتار والی قید ہر مسلم کی گراس کے اندر موجود ہے اور وہ گراس اگرچہ متوازن نہیں دیکھ مشہور ہے کچھ کراتیں شال ہوتی ہیں کچھ کراتیں مشہور ہوتی ہیں اور یہ جو پرانی مجید ہے موجودہ بادشاہ نے یہ کلاس متواتر ہے حضرت عبداللہ بن مسہور کی کلاس کافی سارے شاگرندوں نے نقل کی ہے لہذا وہ گراس متواتر اگر چلی مشہور ہے اور مشہور کراس کے ساتھ قید لگانا بڑھانا دہذ ہے تو تین روزے رکھنے ہیں اور یہ روزے کیا ہوں تین دن کے لگاتار روزے ہوں یہ کپواڑہ تمہاری قسم کا جب قسم اٹھا لو ویسے قسم کا خیال رکھنا چاہیے آدمی کو उखाड़ी اٹھانی ہی نہیں چاہیے لیکن اگر قسم اٹھا بیٹھے تو پھر پوری کرنی لازم ہو جاتی ہے اور اگر پوری نے یا پوری کرنا خلاف اشرا ہو تو پھر قسم چھوڑے تو پھر کبھارا دے گا اس طرح بہان کرتا اللہ طرح دبا دیں اپنے آم تاکہ تم شکر کرو جن چیزوں کو اللہ نے حرام نہیں کیا تم اپنی طرف سے حرام کر کے چھوڑو یہ تو ٹھیک نہیں لیکن شراب جوا بت پرستی یہ گندے کام ہے شیطانی کام ہے ان سے بچو تاکہ تم کھلا پاؤ تو یہ بتوں پر لیازے لوگ نجاتے ہیں وہاں جانور ہم جمع کریں گے تیروں کے ساتھ قسمت معلوم کرنے کی بھی بات یہ ہوتی تھی کہ ان کے پاس ایک محبوت تھا اس کا سر فوگا رکھا ہوا تھا اندر خالی تھا اس کا تین تیر تھے ایک پر دکھا امن عنی ربی ایک پر دکھا تھا نہاری ربی اور ایک تیر تھا مغفل پھر وہ اس بزرو کے نام کی دیتے پہلے نظر نظر دے کر تو تیر تیروں میں سے تیر پکڑ دیے گا اگر نکلتا امرونی ربی تو کہتے کہ مجھے اجازت مل گئی اس کام کے کرنے میں فائدہ ہوگا اگر نکلتا نہانی ربی تو سمجھتے کہ اجازت نہیں ملی اور اگر تیر خانی نکلتا تو کبھی توڑ کر جلے جاتے اور کبھی کہتے ہمارا مابود ابھی ہم سے راضی نہیں ہوا پہلے جو ہم نے شرینی اور نذرانہ دیا تھا وہ تھوڑا تھا اب مزید شرینی دیں اور اپنے معبود کو راضی کریں اور بات کو معلوم کریں تو یہ غیر کے نام کی نظر ہوتی تھی بتوں پر بتوں کے پاس لے جا کر جانور زبہ کرنا تو بات روپیہ سو پہ لے آ چکا ہے پرانے مہینے جو سدھان پر لا کر زبا کیا جائے اور جیلوں کے ذریعے سے قسمت معلوم کرنے کے لیے نظر نیاز دینا یہ باتیں کیا ہے حرام ہے یہ شیطانی کام ہے گندے کام ہیں اس کے ساتھ ساتھ خبر اور محسوس کا ذکر کیا عام طور پر جہاں بیجیں لگتی ہیں نا تو وہاں ساتھ شراب بھی پی جاتی ہے اور وہاں جوا بھی کھیلا جاتا ہے تو جہاں بت پرستی ہوتی ہے اور بتوں کے نام کی نیا سے جاتی ہے تو چونکہ وہاں یہ دو گندے کام بھی کیے جاتے ہیں نا اس واسطے ان کے حرام ہونے کا بھی یہاں کا شراب بھی حرام ہے جوا بھی حرام ہے تیروں سے قسمت معلوم کرنا بھی حرام ہے اور بتوں کے پاس جانور میں جا کر دبا گندے بھی کیا ہے حرام ہے یہ گندے کام ہے شیطانی ان سے بچو تاکہ تم آؤ ان میں وہاں یور شیتانوں بت پرستی یا بتل پر جاگر جانور جا کر زباں کرنا وہ تو غیر خدا کی بندگی بن گئی نا حرام ہو گیا یا تیو کے ذریعے سے کس قسمت معلوم کرنا وہاں بھی غیر کے نام کی نظر ہے حرام ہو گیا شراب جو حرام ہے فرمایا شیطان چاہتا ہے تمہارے درمیان دشمنی ڈاندے گل ڈانے شراب اور جوئے کے ذریعے سے اور تم کو اگر بھی یاد سے روکے اور نماز سے روکے شراب پیتا ہے جو آدمی تو شراب پینے کے بعد اس کا دماغ پورا ٹھیک نہیں رہتا کسی کو گاہی دے گا ظاہر بات ہے پھر دعوت پیدا ہو جائے گی موت پیدا ہو جائے گا جوئے کے اندر ایک آدمی جیتنے والا ہوتا ہے دوسرا آدمی ہارنے والا ہوتا ہے اور کئی دفعہ لوگ اپنی بیویاں تک ہارتے ہیں تو ظاہر بات ہے جس وقت تو اتنی ہار آ جائے گی اور اتنا نقصان ہوگا تو جو آدمی جیتا ہے اس کے ساتھ کے پیدا ہو جائے گی دشمنی پیدا ہو جائے گی تو فرمایا کہ یہ ذریعہ ہے دشمنی کا اور موت کا اس واقع کر یہ کام حیران ہے اور یہ شراب اور جوا تم کو روکتا ہے تاکہ یاد بھی اور نماز سے بھی شراب پینے والا بدوبست ہوتا ہے اس واسطے وہ نماز نہیں پڑھ سکتا یو اے کے اندر بدلا مصروف ہوتا ہے نماز کی طرف دھیان نہیں رہتا تو کیا ہو تم بات آنے والے واقعی اللہ اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاع کرو رسول کی اور ان کاموں سے بچو بس اگر تم منہ پھیرو فاط ابو تم جان لو کہ ہمارے پیغمبر کے ذمہ ہے بول کر پہنچانا لہس آدم بدی راوس والے ہاتھ جو لا ماتا کئی لوگ ظاہر اور ظاہر بن کر کئی چیزیں کھاڑی چھوڑ دیتے ہیں فرمایا کہ بقدرے ضرورت آداز طریقے سے کما کر کھانا یہ نیز ہوتا ہے اس سے اراد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے نہیں ہے ان لوگوں پر جو ایماندار اور نیک کام کیے کوئی گناہ اس میں جو کھائیں جب کہ ان کے دل میں ڈر ہو اور ایماندار اور نیک کام کریں پھر ڈرے اور ایماندار پھر ڈرے اور اچھے کام کیے اور لگنا پسند کرتا ہے نکی کرنے والوں کو یا ندی نہ بنو تو یہاں دو باتیں بھی یہاں ہو چکی ہیں کہاری باتیں خود ساختہ کی بھی نبی ہو گئی ہے لیا داتیں ریلولہ کی بھی ہو گئی ہے اب یہاں کاری ماتے لاہیا کا بیان ہے سائنس میں والوں ضرور آزمائیں تم کو اللہ تعالی کچھ شکار ہوں گے تمہارے ہاتھ اور نیزے وہاں تک پہنچتے ہوں گے لیکن اللہ نے کہا کہ یہ حدود حرم ہے حدود حرم کے اندر شکار کرنا ٹھیک نہیں اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون سمجھ سے باز آتا ہے تاکہ جان لے اللہ کہ کون اللہ سے ڈرتا ہے بن دیکھے تو جو آدمی تعلیماتی لاہیا کا احترام کرے گا حدود حرم کا شکار نہ کرے گا تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے بن دیکھے ڈرتا ہے سمے طے کرنا حال کو غیب ہے میں نے اگر یہ حرکت کی یہاں شکار کرنے کی اللہ تعالی مجھے پکڑنے کی سزا دے گے تو جو آدمی اس کے بعد جاتی کرے اس کے لیے درد ناک ہے تو ایک تو ہے حدود حرم میں شکار کرنا منع ہے دوسرا احرام کی ہاتھ میں بھی شکار کرنا کیا ہے منع ہے جس آدمی میں احرام باندھ لیا ہو دودھے حرم کے اندر بھی شکار نہیں کر سکتا حدود حرم سے مرے بھی وہ شکار ہو, نہیں کر سکتا اے ایمان ایمانداروں نہ قدر کرو شکار کو جبکہ تم احرام کی ہاتھ ہو اور جو تم میں سے شکار کرے جان بول کر تو جزا ہے اس کی جو قدر کیا تو مو میں سے وہ جزا دینے کے وقت دو آدل آدمی حکم بن جائے وہ فیصلہ کریں دراہ ہاں کے پھر وہ حدی ہوکامے کو پہنچنے والا یا کفارہ مسکینوں کو کھانا یا برابر اس کے روزے تاکہ وہ چکے اپنے کیے کی ایک سدا اللہ نے جو پہلے ہو چکا اس کو معاف کیا اور جو آئندہ غلطی کرے اللہ اسے بدلا لے گا اور اندرا زبردست ہے بدلا لینے والا آگے فاضر جاؤ مصر مکات نام کے اندر یہ جی میرا نام یہ جی کس کا بیان ہے تو یہاں شافیوں کا اور ہنفیوں کا اختلاف فقہ کتابوں کے اندر پڑھا جاتا ہے ہمارے نزدیک ہرفیوں کے نزدیک مسئلہ صرف اتنا کچھ ہے کہ جو جانور قتل ہو گیا پہلے اس کی قیمت ڈالی جائے وہ قیمت اس کے ساتھ اگر ایسا جانور خریدا جا سکتا ہے بکری یا گائے وغیرہ تو یہ مباثر جو مین بھی ہے وہ مراد ہے مباثر گولی جو ہے وہ مراد نہیں ہے کہ بھائی ہردی تھی تو پھر بکری دے رہی ہے خاں خا قیمت دیکھو قیمت کتنی بنتی ہے اس سے اگر بکری آتی ہے تو بکری دے دے نہیں آتی تو چلو مشکلوں کو کھانا کھلا دے یا پھر نہیں کھانا کھلا دے تو پھر روزے رکھ دے تو ہمارے ہنگیر میں یہ مسئلہ ہے باقی جو اختلاف ہے وہ پھر کتابوں کے اندر تو پڑھتے رہتے پھر جو لوگ مماثل سوری بناتے ہیں نا تو وہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ اگر کبوتر یہ قدر ہو جائے تو پھر بھی بکری دینی پڑتی ہے اور یہاں بھی ایک قسم کی مماثت ہے وہ مباثت اس طریقے سے ہے کہ جس طریقے سے کبوتر پانی پیتا ہے اس طریقے سے بگری پانی پیتی ہے یا جس طریقے سے کبوتر آواز کرتا ہے اس طریقے سے بگڑا کیا کرتا ہے آواز اور کرتا ہے اس قسم کی وہ مماثت بڑھاتے ہیں باہر کیا پھلکیوں کے نزدیک مماثت چوری تھی ہے بلکہ مباس کیا ہے میں نہیں ہے رقم سید ال تمہارے لیے شکار سمندر کا اور اس کا کام ایک ہے سورت کے سمندر میں جا کر پکڑے ایک ہے کہ سمندر نے کوئی چیز باہر پھینک دی متلی ہی اندر جا کر پکڑے یا سمندر میں ہے کہ اس کو پکڑے یہ دفعہ ہے تمہارے لیے اور مسافروں کے لیے اور حرام ہے تمہارے اوپر جنگل کا شکار جب تک تمہیں حیران میں ہو اور ڈرو اللہ سے جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے تہریمات لاہیا کا بیان ہو گیا اپنی آزاد لاہیا کا بیان کیا اللہ نے کہا کو کچھ رشوت والا گھر ہے کیا بڑا قیامت دن لوگوں کا ٹھہراؤ کہ جب تک یہ قبلہ موجود ہے بیت الحرام لوگوں کا ٹھہراؤ ہے دنیا کے اندر جب یہ قبلہ اٹھ جائے گا اس کے بعد یہ دنیا بھی کیا ہو جائے گی ختم ہو جائے گی حدیث کے اندر آتا ہے نبی اصب نے کہا کہ مجھے خدا نے دکھایا حمشے کا وہ بندہ چھوٹی چھوٹی پنڈریوں والا اور صحیح اس کا چلنا بھی نہیں لیکن وہ آ رہا ہے اور بیت اللہ کو وہ گراتا ہے تو مجھے وہ پتہ دکھایا گیا ہے اور بیت اللہ کی وہ عید سے عید بن گا اس کے بعد پھر یہ دنیا کے جہان کا جہاں قائم نہیں رہ سکے گا تم دن کے بعد دنیا پھر ختم ہو جائے گی تو یہ بی حرام کیا ہے واسطے لوگوں کے عزت والا بھینا بھی اللہ نے بنایا اور یہ جو قربانی کے لیے جانور لے جاتے ہیں بیت اللہ کے پاس دبا کریں گے کوئی نظر مانتے ہیں کوئی نظر نہیں مانتے لیکن یہ تعلیم ہوتی ہے بیت اللہ کی وہاں جا کر کے جانور یہ ایسا نے مکن کیا اور گلے میں کنازا بھی ڈالے جاتے ہیں یہ بات بھی ہم نے اس واسطے ذکر کی ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون اللہ کو آدمی غائب سمجھتا ہے تم یہ آزاد کا قیام بھی اس واسطے کہ تم جان لو کہ اندر ہی جانتا ہے جو آسمان زمین میں آئے تاہمات لاہیا کا قیام بھی اس واسطے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون اللہ سے ڈرتا ہے ملنے کے تو جب تاریمات لاہیا کا کا احترام کرنے والا لہٰذات لاہیا کا کائم رکھنے والا وہ عملہ کو آدم الغب جانتا ہے تو جو غیر کے نام کی لہذیں دیتا ہے وہ غیر اللہ کو آدم الغب جانتا ہے جو غیر کے نام کی تعریفیں کرتا ہے وہ غیر کیا جانتا ہے آرم الغب جانتا ہے تو لہٰذا پھر آگے غیر خدا کا آدم الغیب ہونا اس کی طبیبی قریبی آنے والی ہے تاکہ جام لوگ کرتا ہی جانتا ہے جو بھی آسمانوں میں اور جو بھی زمین میں اور ہر کو جانتا ہے جان لو کہ اندازہ سب سجا دینے والا ہے اور جان لوگ اندر پہنچنے والا ہے میرے بات نہیں ہے رسول کے ذمے مگر پہنچا دینا اور اگر تھوڑا جانتا ہے جو تم غائر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو ان لا یہ سب قبیض وقت طیب طیب برابر نہیں ہوتے کوئی آدمی یہ کام کرے کہ بڑے بکرے آتے ہیں کمر پر تو کیوں نہ وہ بندہ وہاں نیرا لگا دے اور پھر وہاں کئی بکرے آئیں گا پیے گا بزے کرے گا میں قبی اور طیب برابر نہیں ہوتے حالات چیز استعمال کرے اگر تھوڑی ملے حرام سے بندے ان کا کرنا چاہیے پرہر کرنا چاہیے نئی برابر قبیض اور طیب اگر اے انسان تجھے اچھا لگے گا قبیض کا پودا ہونا تو ڈرو اللہ سے اے اکل والو تاکہ تم خدا پاؤ اے ایمان والوں نہ پوچھا کرو گئی باتیں اگر پھر وہ ختم پر بھول ہی جائیں تو وہ تم کوئی ہی لگے اور اگر پوچھو گے جب قرآن بھی نازر ہو رہا تو بہت تو مل جائے گی اللہ نے جب درگور کی تو درگولر رہے تو رہ رہ اور اللہ بخش سامنے والا تو یہاں حلال حرام کے مسئلے بیان ہوئے نا تو یہاں پہ کئی لوگ کہ جی پرانی چیز کے بارے میں بتاؤ حلال ہے کہ آرام ہے پرانی چیز کے بارے میں بتاؤ کہ حلال ہے رام ہے فرما ہے اللہ یہ سوال کرے نا بندہ تو پھر اللہ کی طرف سے کیا آ جاتی ہے سب کی آ ہے ایک شہر نے جب اندر نے جب اس کی تحریم نازم نہیں کی تھی تو گویا کہ اس کا استعمال کرنا جائے اس نے خواہ مخا پوچھا تو اس کے پوچھنے کی وجہ سے ادا نے کرنی سمتھی اور اللہ نے کہہ دیا کہ یہ کیا حرام ہے اور میں وہ آدمی ایسا نہیں ہے بلکہ بڑا برا ہے جس کے سوال کی وجہ سے کوئی شہر حرام ہو جائے تو کیونکہ یہاں ہزار حرام کے مدے بیان ہوئے تھے نا تو یہ ایس آ کہ خام مخبر نقل کر معصولات اور نئے نئے سوال کرنا ٹھیک نہیں ہوتا لیکن اگر سوال کرو کہ قرآن بھی نازر ہو گیا تو پھر ظاہر ہو جائے گی بات اللہ نے جب معاف کیا ہوگا تو معاف سمجھو اللہ بشیر والا امر والا اسی قسم کے سواب کرتے تھے کئی لوگ تم سے پہلے پھر جب باتیں آئیں تو پھر انہیں گفر کرنا شروع کر دیا ماں جان اللہ مہیرت والا صاحبہ یہ برف تعلیمات غیر اللہ کی تبدیل ہے اللہ نے نہ کوئی بحیرہ بنایا نہ کوئی صاحبہ نہ کوئی وسیلہ نہ کوئی خام بحیرہ دودھ کا نہیں پیتے تھے اور بدھوں کے نام کا اس کو مانا ہوتا تھا صاحبہ جو کہ بدھوں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا اور وہ پھر وہ بدھ کے مداور کو دیتے اور کسی کو نہ دیتے اور مسافر اس کا دودھ پی سکتا اگر ایک مسیح اگر ایک مادی یعنی پوٹنی بعد دیگرے دو ماتا دے دے تو پھر وہ اپنے معبودوں کے نام پر چھوڑ دیتے دیکھو دیکھ جی اسے جب دو ماتا ہم کو دے دی ہے تو چلو یہ پھر ہو جائے جو سال مادہ کے ساتھ چستی کرتے تو کہتے ہیں اب اس کی پیٹھ گرم ہوتی ہے اس کو پھر اپنے ماں کے نام پر چھوڑ دیتے تو یہ ساری صورتیں جو ہے نا اللہ نے کہا یہ خدا نے کوئی نہیں بنائی یہ تمہاری اپنی رسمیں ہیں لیکن کافی لوگ ہیں اللہ پر جھوٹ اور رقص ان کے نہیں سمجھتے جب ان سے کہا جائے کہ او کر بھول کے جو اللہ نے اتالا اور او کر سن کے تو کہتے ہیں کافی ہم کو وہ جس پر ہم نے اپنے باپ دادے کو پایا میں اگر تم کے باپ زے نہ کوئی چیز جانتے ہو اور نہ لاہ پاتے ہو یا یہ حلدی رام اور رہ کو مان کر سکوں عام <coughs> طور پر اس شاید کا ماننا یہ سمجھا جاتا ہے اپنی <coughs> <coughs> بنا تو تجھے پڑھائی کیا پڑی اپنا خیال کر لے آپ اندر ٹھیک ہو جائے باقی سارا جان بکرا ہوتا ہے بے شک ہوتا رہے حضرت اگر بکرے صدیق کے سامنے بھی یہ بات پیش ہوئی تھی اب تو بگل صدیقی نے کہا سال کا یہ معنیٰ غلط ہے سمجھا ہوا ہے کہ اپنی زبیئر تجھے پڑھائی کیا پڑی یہ معنی غلط ہے میں اپنوں کا خیال رکھو کہ یہ تم ہے نا باقی لوگوں کو ان کو بھی یہ نہ سمجھو کہ وہ غیر ہیں بلکہ ان کو اپنا سمجھو اور جس وقت اپنا سمجھو گے اور دیکھتے ہوگی وہ دھروں کی حال میں جا رہا ہے تو پھر تمہارے اوپر تبلیغ کرنی کیا ہو جائے گی لاز ہو ہو نومبر کو الگ تبدیل کا حکم دیا ہے کیونکہ یہ مسائل بیان ہوئے بھی آج ہوئے کے اور عام مسلمانوں کو بھی حکم دیا ہے کہ تم نے بھی یہ مسئلے لوگوں تک پہنچانے ہیں اور جو چیزیں اللہ نے حرام کی واضح کرنا ہے لوگوں کے سامنے کی یہ باتیں کیا ہیں حرام ہیں اے ایمان والوں اپنوں کا خیال کرو تم ایک دفعہ تبدیل کر دو پھر جو آدمی گبراہ ہوا تمہارا کوئی نقصان نہیں جب تم ہدایت پر ہو اللہ کی طرف ہے تمہارا لوٹر سب کا بس خبر دے کر تم کو اس کی جو تم کرتے رہے یاد ہے دین آپ ابھی شہادت میں نے کو یہ واقعہ ایک پیش آیا تھا اس واقعہ کے پیش آنے پر یہ آئن حاضر ہوئی ایک مسلمان جا رہا تھا اس کے ساتھ نسرانی تھے مسلمان تھا کوئی نا تجارت میں لوگ اکٹھے سفر بھی کر لیتے ہیں سفر کر رہا تھا راستے میں اس کی بہت واد کیا ہو گئی اس نے وہ جو دو ساتھی تھے اس کے ان کو اپنا سامان پورا دیا گن کر دیا یہ سامان میرے پاس تک پہنچا لے کر اس نے ایک کام یہ کیا سمجھ گیا ہو کہ پتہ نہیں مال میرا پورا پہنچتا ہے یا کہ نہیں تو ایک کاغذ کے اوپر اپنے سارے مال کی تفصیل چیک کرنا تو وہ اسی اپنے مال کے کنارے میں کچھ سی دیا اس کو اور وہ کاغذ کا ٹکڑا چھپا دیا تاکہ وہ بارش اگر اس کو اچھی طریقے سے کھولیں گے تو ساری چیزیں سامنے آ جائے گی وہ سامان دے کر آئے اب تک کہتی یہ میرے ہاتھ بھی میں تھے اور وہ بعد میں مسلمان بھی ہوئے ہیں تو سامان پہنچایا تو انہوں نے کہا کہ ایک پیازا بائب ہے پیازا سال چاندی کا اس کے اوپر سونے کا پانی چڑھایا ہوا تھا تو یہ پیازا انہوں نے سنبھال دیا تھا اور مکے جا کے فروخت کر دیا تھا انہوں نے کہا جتنا سامان ہم کو ملا تھا نا ہم نے تم کو دیکھ دیا ہے لیکن اس کاغل کے بلنے سے جو ان کو معلوم ہو گیا پتہ چل گیا کہ سامان تو پورا آپ کو نہیں ملا انہوں نے پھر تاقیب شروع کر دی مکہ مکرمہ کے اندر ایک سنارے کے پاس وہ پیالہ مل گیا اس سنارے کو پوچھا تو یہ پیالہ کہاں سے لیا اسے ان کا نام دے دیا تو فلانا فلانا بندہ میرے پاس بیچ کر گیا ہے تو ایسے موقع پر پھر کیا ہونا چاہیے اگر مال آئے تو فرمایا اے ایمان والوں گواہی تمہارے درمیان کی جب ایک پر موت آئے یعنی جب وقت ہے مسیحت کرنے کا تو گواہی ہوتی ہے دو آدمی کی شاد اور کوئی سنین شاد ان کا لفظ حضم ہو گیا ہے اور چونکہ مضاف حضم ہو گیا تو مذاح بجائے پر, پر وہ اداب آ گیا جو کہ مضاف پر ہونا چاہیے تھا پوری پوری تنقید جو ہے نا وہ اوپر حاشی پر لکھی ہوئی ہے گواہی ہے دو آدمیوں کی جو دو آدمی آگے آدم ہوں تمہارے ہو گئے تو بہتر یا پھر تمہارے اگر نہ ہو دوسرے مذہب والے ہوں تمہارے گھر والے تو ٹھیک ہے جس بندہ مر رہا ہے اپنے بند نہیں پہ تو سامان کو بھی دیا جاتا ہے اگر تم زمین میں صبر کر رہے ہو اور موت کا حادثہ پیش آ جائے پھر وہ جو دو آدمی گواہ بڑھائے گئے جن کے سبرد سامان کیا گیا تو نماز کے بعد ان کو روکو اور ان سے قسم لے دو کہ تم پورا پورا سامان جو ہے باسوں کے واضح کر رہے ہو لیکن وہ قسم کھائے اللہ کے نام کی بس یہ مخصوصی بات ہے انڈیا جیسے نظر نیاز اللہ کے نام کی تو قسم بھی کیا ہے اللہ کے نام کی قسم کھائے اللہ کی اگر تم کو شک ہو جائے اور وہ یہ کہیں کہ ہم اس کے بدلے دنیا کا مال کو نہیں کماتے اگر تم کو رشتے دار کیوں نہ ہو ہم ٹھیک ٹھیک, ٹھیک بات کر رہے ہیں اور ہم اللہ کی گواہی کو نہیں چھپاتے تاکہ کابل صبح گناگار ہوگئے تو یہ دو گواہ ہیں یہ دو گواہ جو ہیں یہ کیا دیں گے قسم اور دیں گے عام طور پر قانون ہی ہوتا ہے کہ گواہ پر قسم نہیں آتی لیکن یہ ہاں ان پر کیا آئی ہے کسم آئی ہے کیونکہ یہ ٹھیک ہے تو گواہ لیکن واپس نے کہا کہ ہمیں شک پڑ گیا ہے تو مار ہم نے پورا مال ہم تم آپ کو دے نہیں رہے اس حساب یہ مدعا بھی بڑھ گیا ہے اور یہ مدعا ہونے کے بعد منکر ہے شہرت کے مدعا یہ کہتے ہیں کہ تم نے شرم کی اور یہ کیا کیا ہے منکر ہے تو اگر یہ ہیں گواہ لیکن مل جا یہ مدعا لئے اور منکر بھی بن گئے ہیں اور من پرسم آ جاتی ہے تو قسم کھائے اللہ کی کہ اگر تم کو شک ہو گیا اور وہ یہ کہے کہ ہم ٹھیک ٹھیک کام کر رہے ہیں پھر اگر اتنا ہو جائے کہ یہ دو مستحق ہو گئے ایک گناہ کے یعنی انہوں نے قسم کھائی ہے جھوٹی بت کام کیا ہے تو پھر دو اور کھڑے ہو جائے یہ دو اور کھڑے ہو گئے واسو میں سے مینند دا تل اول یا ان لوگوں میں سے ہیں کہ ان لوگوں میں سے جو میت کے زیادہ قریب ہیں انوریا جو میت کے زیادہ قریب ہیں بوجہ زیادہ قریب ہونے کے انہوں نے یہ اپنا حق ثابت کر دیا کہ باقی جو میت کے بارش ہے وہ ان کو آگے کرے بچہ زیادہ قریب ہونے کے انہوں نے یہ حق ثابت کر دیا اپنے وارثوں پر کہ باقی بارش پیچھے ہو جائے اور یہ جو میت کے زیادہ قریب ہیں وہ ان کو کیا کریں آگے کریں پھر وہ آگے ہو کر وہ قدم کھائے اللہ کی اور اس قسم کے اندر وہ یہ بات کہیں کہ ہماری بات زیادہ ٹھیک ہے اور پہلے دو گواہوں دو کی بات سے اور ہم جاتی نہیں کر رہے ہم اس کو ظالم ہوں گے یہ سارا قصہ کیوں ہے کہ پہلے قسم ہم سے لی گئی ہے پھر اگر ان کے خیال ثابت ہو گئے تو پھر واسطوں میں سے دو قریب قریب آدمی میت کے ان کی قسم دے کر تو پہلے جو قسم سارے والے ان کی قسم کو جھوٹا جو کرا دیا گیا یہ قریب طرح اس کے کہ وہ لائے گئی دوائی کو ٹھیک طریقے پر اللہ سے ڈر کر یا ڈریں گے ڈریں گے اللہ سے یہ معلوم ہو جائے گا یا ڈریں گے کہ الٹ پڑے گی قسم ان کی قسم کے بعد یعنی ہم تو قسم اٹھا کر اٹھا دیں گے لیکن ہماری قسم کے اوپر اگر ثبوت مل گیا کہ تمہاری قسم دیگ نہ تھی دی پھر بارسوں کی قسم آ جائے گی اور بارسوں کی اگر قسم ہو ہوگی تو ہم سے مال برامد کیا جائے گا اور ڈرو اللہ سے اور بات کو سن، سن، سنو واللہ بند لال قومر فوازین اور اللہ طرح کو اعلیٰ دیتا یہ ترکیب یہاں بڑی مشکل ساری ہے تو سارے کی ساری ترکیب میں نے یہاں ہاشیے پر دکھ دی ہے صرف ایک بات یہاں رہ گئی ہوئی ہے یہ جو یہاں میں نے کہی ہے کہ لائیں گی کبائی ٹھیک ہے بے یہ خاف ہوں اور یہ خاف ہوں اللہ سے ڈریں گے اس واسطے کبائی ٹھیک دیں گے یا یہ ڈر ہوگا کہ واسطوں کی قسم آنے کے بعد ہماری قسم کو کیا کر دیا جائے گا رد کر دیا جائے گا اور ضرور اللہ سے بات کو سن کر اور اللہ نہیں ہے جس کا عالم الغیر جو کہ اندھا ہے اللہ کے نام کی تاریمات ٹھیک غیر اللہ چونکہ عالم الغیر نہیں ان کے نام کی نیاد بھی ٹھیک نہیں ان کی تاریمیں بھی ٹھیک نہیں عالم الغیر چونکہ اندھا ہے تو قسم بھی کھانی ہو تو اللہ کے نام کی غیر کے نام کی نہ نا. اچھا اندہ ہی عالم الغب ہے ہاں سن لو یوم گوت اور رسم پہلے تمام انبیاء کے عالم الغیر نہ ہونے کی بات اور ان غیب کی نبی پھر خاص عیساء السلام عیسیٰ علیہ السلام کے نام کی تعریفیں لوگوں نے کی ہوئی تھی اس واسطے خاص عیس اسلام سے ان کی عیسائی لوگ پوجا کرتے تھے ان کے نام کی تعریفیں کرتے تھے ان کے نام کی نیادیں دیتے تھے تو اِسار اسلام کسے نہ نبی ان غیب خاص کو پر جس دن اللہ اکٹھا کرے گا سارے رسولوں کو پھر کہے گا ماضا اجیب یہ جو آگے علیہ السلام کا واقعہ آ رہا ہے اس علیہ السلام کے واقعہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ معذہ مجھے تر سے مراد یہ ہے کہ تمہارے دنیا سے چلے جانے کے بعد تمہاری اجازت ایسی ہوئی کہ جو لوگ تمہارے اوپر ایمان لائے یا ایمان نہ لائے تمہارے دنیا کے چلے جانے کے بعد ان کا معاملہ کیا تھا جو ایمان والے تھے وہ ایمان پر قائم رہے یا نہیں اور جو لوگ تمہارے زمانے میں ایمان نہ لائے وہ تمہارے اوپر ایمان لائے یا اگلے نہیں تو یہاں مالا جی تم سے مراد ہے تمہارے دنیا سے چلے جانے کے بعد تمہاری اجازت کیسے ہوئی اس کے متعلق بتاؤ تو کام لاہ وہ کہنے ہمیں کوئی پتہ نہیں جب تک بندہ جیتا رہتا ہے اس کو حالات کا پتہ ہوتا ہے بندہ دنیا سے چلا گیا چھوٹا یا بڑا ساری باتیں چھپی ہوئی جاننے والا یہ تو ہو گیا سارے انبیاء کی بات اب اس کے بعد خاص کی سارے سر اس کا لندہ منجم یہ اس کا لندہ مت مطلب ہوگا وہ جو دوسرے رکول آ رہا ہے کالا سب آج کل یہاں اس کا لندہ یہ کہا آگے پھر کہا سر اس کا لندہ اس میں تو یہ پہلے اس کال اس کا ہی ارادہ ہے پہلے اس کال کے بعد عیسیٰ علیہ السلام پر جو اللہ تعالیٰ کے انعامات تھے انعامات کو یاد کروا کے اگلے اس کالا میں یہ کہا اے عیسیٰ میرے تو تیرے پر اتنے انسانات تھے تو کیا لوگ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ ہم کو کہہ کر گیا تھا کہ ہماری پوجا کرو تو کیا میرے انسانات کا تون نے یہ بدلا دیا تھا کہ تو نے لوگوں کو میری اپنی بندگی کی طرف دیں تو جب اللہ یہ کہے گا کالس مانت گی کہ اللہ تو کہنا ہے وہ جو آگے کا نا آ رہا ہے نا وہی ان دونوں اس کانا کا متندگ ہے دونوں اس کا اسی کے ساتھ لگتے ہیں جب کہے گا اللہ اے ایسا بیٹے مریم کے یاد کر میرا احسان جو تن پر ہوا میرا احسان جو تیری ماں پر ہوا جب میں نے تیری تاہر کی باقی روح کے ساتھ جب راہتا افسر تیرے ساتھ رہتا تاکہ لوگ جب تجھے تنگ کرے وہ تجھے سمجھی دے پھر اور احسان تو لوگوں سے بات کرتا تھا گور میں اور بڑی عمر کا ہو کر بھی تھی لوگوں سے بات کی اور جب میں نے کتاب سکھلائی حکمت سکھلائی سوراب سکھلائی ان جیت سکھلائی تو یہ تین کتابوں کا تجھے علم دیا شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تجھے علم دیا اور جب تو بڑھاتا تھا کیج سے پرندے کی شکل میرے حکم سے پھونک بھی تو مارتا تھا بڑھاتا بھی تو تھا بھوک بھی تو مارتا تھا،, تھا،, تھا لیکن وہ ہو جاتا تھا ہونے والا میرے حکم سے اور تو ٹھیک کرتا تھا مادر داس اندے اور گوڑی کو میرے حکم سے اور جب تو مڈو کو نکالتا تھا میرے حکم سے یہ نہیں کہ تیرا بھوک مارنا ہوتا اور اس کو ٹھیک کر دینا یا اس کو زندہ کرنا یہ میرا کام ہوتا اور جب کہ میں نے بڑی شرح کو تیرے پاس آنے سے روک دیا وہ تجھے قتل کرنے کا پروگرام بنا بیٹھے تھے لیکن میں نے تجھے ان سے بچا دیا جب تو ان کے پاس بھائی رات لے کر آیا تھا تب کا جو لوگوں کا فرضوں میں سے نہیں آئیے میں کھولنا چاہتی ہوں لو ہے, ہے تو ہمارکین <تصفح> اور جب میں نے ہماریوں کے دل میں یہ بات بتا دی کہ بلک پر ایمان لو میرے رسول پر ایماندا انہوں نے کہا ایمان ہم ہے اور تو بڑا ہو کے ہم گھر بردار ہے جب کہا ہماریوں نے اے عیدا میرے مریم کیا تیرا وقت طاقت پاتا ہے کہ ہمارے اوپر خان اتارے آسمان سے تو عیدار سے ڈرو اگر ہو تو ایماندارے کارو نیل ہو کہنے لگی ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل چین پکڑے اور ہمیں پتہ ہو کہ پورے سچ کہا اور ہم ہوں اس پر دوائی دے والے عیسائی مریم نے کہا اے اندھا اے ہمارے رب تو کار ہمارے پر دوسرا آسمان سے ہو جائے ہمارے لیے عید پہلو کے لیے اور پچھلوں کے لیے اور ہو جائے نشانی سے اور روزی دے ہم کو اور روزی دینے والا ہے کار اللہ ہو اندھا نے کہا ایک بات سن لو میں یہ میدا اتارتا ہوں گا سمان سے لیکن جسے نہ شکریہ کی نا پھر سزا ایسی ملے گی جو میں کسی ایک اولاد اللہ جہان والوں سے کہتے ہیں وہ خان اترا یش ہم بہت گو نسارا کی عید ہے جیسے ہم کو روزے نمانگے بعض کہتے ہیں وہ خان اترا چالیس روز تک پھر بعد انہوں نے ناجوکری کی یعنی حکم ہوا تھا کہ فقیر اور مریض خانے اور دنگے بھی دگے کھانے پھر قریب اسی آدمی سور اور بنر ہو گئے یہ عذاب پہلے جو عرب میں ہوا تھا پیچھے کسی کو نہیں ہوا اور بات کہتے ہیں نہ ہوا جب یہ دھمکی سنی نا کہ پھر عداب ایسا دور کر کسی مس نہ آئے گا ڈر گئے نہ مکا پہ پہنچر کی دعا عبد نہیں اور اس کلام میں نقل کرنا یا قرآن میں بے حکمت نہیں شاید اس دعا کا عبد ہے کہ حضرت عیدا کی رس میں آسو کی مانگ ہمیشہ رہی اور جو کوئی ان میں ناچوکری کرے مطلب یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستان خان آیا تھا اور کچھ ناشکری ہوئی اور پھر وہ پھر بنے تھے اور کئی کہتے ہیں کہ نہیں ڈر گئے تھے کیونکہ گندہ نے کہا کہ سزا بڑی سخت ملے گی اگر تم نے ناشکری کی پھر انہیں کہتے ہیں وہ گندا سنخوام آئے گا باہر کہ یہ بڑے بڑے اللہ کے نام آتا ہے یہ سارے انعامات یاد کروائے گا تھا اور جب کہا کرنا ہے عیدا میری مریم کیا تو کہہ کر گیار لوگوں کو کہ مجھے اور میری ماں کو بڑھاؤ اللہ بناؤ اللہ کے سوا کالا سبھانک کس کالا کے ساتھ یہ دونوں متعلق مطلب ہو جائے کہیں کہ علیہ السلام گے ایشا تو میرے لیے مناسب نہ تھا کہ میں کہوں جو مجھے حق نہیں بنتا میں نے کب کہنا تھا کسی کو کہ تم میری پوجا کرو اور میری ماں کی پوجا کرو میں تو تجھے شریکوں سے بات سمجھتا ہوں تو جب میں خود تجھے شریفوں سے بات سمجھتا ہوں تو پھر میں اپنی بندگی کی طرف دعوت دیتا تو کیسے اگر تو میں نے یہ بات کہی ہو وہ اللہ تیرے علم میں ہونی چاہیے کیونکہ تیرا علم ساری چیزوں کو شامل ہے تو اگر تیرے علم میں ہے میرا بات کرنا تو پھر میں نے کہی ہے لیکن اگر تیرے علم میں نہیں تو پھر میں نے بات کوئی نہیں کہی تو جانتا ہے میرے جی کی بات اور میں نہیں جانتا تیرے جی کی بات اچھا جی کہی تو نہیں لیکن کبھی خیال آیا ہو کہ بڑا اچھا ہوگا کہ جی لوگ میری پوجا کرے میرا ماحول بڑھائے کہیں بھی نہیں اور میرے دل کی بات کو بھی تھی جانتا ہے میرے دل میں کبھی اس بات کا خیال بھی نہیں آیا تھا کہ لوگ میری منگی کرے اور میری پوجا کرے تو یہ سارے حیرت جانے والا اچھا جی ٹھیک کہیں بھی نہیں اور دل میں خیال بھی نہیں آیا لیکن شاید مسئلہ صحیح طریقے سے پہنچایا نہ تو لوگوں کو لگ گیا دھوکہ اور لوگوں نے سمجھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہیں اور ان کی پوجا کرنی چاہیے ماں بہ بندہ ماں بخنی بھی میں نے ان سے نہیں کہا تھا مگر وہ جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا تو میں نے تو تیری بندگی کا ان کو کہا تھا کہ اللہ اکیلے کی بندگی کرنی ہے اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہیں کرنی دی میں نے پہنچایا تھا نہیں کہا تھا میں نے ان کو مغل مجھے حکم دیا کہ بندگی کرو اللہ کی جو رب ہے اور تمہارا اچھا جی ٹھیک مسئلہ تو پہنچایا لیکن شاید اس مسئلے کے پہنچانے کی بات سن جا کے در ایک دفعہ بات کہہ دی پھر خبر گیری نہ کی ہو اور بار بار اس مسئلے پر زور نہ دیا ہو نہیں کن تو عرحم شہید امادیم جب تک میں ان کے اندر رہا میں خبر گیری بھی رکھتا رہا اور بار بار اس مسئلے کی تنقید بھی کرتا رہا پھر جب نے مجھے خبر کر لیا یعنی قبل کر کے آسمانوں پر مجھے لے گیا تو نہیں بھاس طور پر اور تو ہر چیز پر حاضر ہے ٹھیک زندگی پہلی جو ہے پوری اس میں مزے کی تبلیغ ہوتی رہی آسمان پر چلے جانے کے بعد تبلیغ کیسے کر سکتا لیکن شاید اب تیرا یہ خیال ہو کہ اے اللہ انہوں نے پوجا میری کی ہے چل ان کو بخش دے نہ میں ان کی سفارش بھی نہیں کرتا اگر تین سزا دے تیرے بندے ہیں اور اگر تو ان کو بخشے تو میں غور رہی بھی آتی ہے کہ میں سوال کروں اگر بخشے تو ہے تو بڑا زبردست یہ سداق نہیں کہ ان کو بخشا جائے کیونکہ انہوں نے غیر خدا کی پوجا کیا ہے تو زبردست ہے گنوالا اللہ نے فرمایا یہ دن ہے نہ باتے گا سچوں کو ان کا سچ ان کے لیے باغ ہیں بہتے ہیں نیچے دہرے رہیں گے اور باہوں میں ہمیشہ اللہ ان سے راضی دی وہ اللہ سے راضی یہ ہے بڑی کامیابی اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہ آسمانوں کی زمین کی اور اس کی جوت کے درمیان ہے اور وہ اللہ ہر چیز پر قاطر بھی ہے